الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سياد المرسلين وعلى آله التاهرين صحابه المطاهرين وابنه الغوص العازمي جيلان معي الدين واهل بيته أجمعين أم مع بعض فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العزيم والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة صدق الله البصير القدير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 شفیع المزنبین اور رسول گرامی وقار محبوب پروردیگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پنروار میں درود شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے <تصفح> سیدنا و مولانا محمد کرم والا علی بارک و سلم سلاطلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درو شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی سیدنا و, و مولانا محمد اندن والم والا علی بارک و سلم سلاطوں سلام ال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات گرامی حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند آشار سن لیجئے آلہ حضرت عظیم البرکت آیتم آیات اللہ موجزتم موزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رزوان کی مقدس نات پاک <تصفح> ان کی محکی دل کے غنچے کھلا دیے ہیں غن کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک دل کے ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں یہ بات بڑی مشہور ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ چلتے تھے وہ راستہ مہکتا تھا سرکار جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی جس مکان پر نبی کونین بیٹھ جاتے تھے وہ مکان مہک جاتا تھا سرکار جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے اس کا سر مہکنے لگتا تھا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب ولادت لگتے ہوئی اور حضرت حلیمہ شادیاں آئیں سرکار کو دودھ پلانے کے لیے اپنے وطن لے کر کے جانے لگی تو پورا راستہ مہکنے لگا ان کے ساتھ میں آنے والی عورتوں نے پوچھا حلیمہ کیا ت نے مکہ میں خوشبو زیادہ خرید لی ہے یہ تیرے چلنے سے راستہ کیوں مہک رہا ہے تو حلیمہ نے کہا میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے البتہ یہ سردار قریش عبد المختلیف کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے اب آلہ حضرت کا شیر پڑو تو ایمان تازہ ہو جائے ان کی ماں دل کے گنچے کھلا دیے ہیں گنچے کھلا دیے ہیں جس رات چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں خوشبو کی بات آئی تو سن لو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی میرے سرکار جب دوپہر کا کھانا تناول فرماتے تھے تو تھوڑی دیر تک آرام کر لیا کرتے تھے اس کو کلولا کہا جاتا ہے آج بھی اس دور جدید میں لوگوں نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اگر تھوڑی دیر تک آرام کر لیا جائے تو اختلاجی قلب کی بیماری سے آدمی محفوظ رہتا ہے آج جس چیز کو ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں اس کو اللہ کے ادیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی نمونہ چودہ سو برس پہلے پیش کر کے بتا دیا میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابیہ خاتون ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر دوپہر کو تشریف لے گئے سرکار آرام فرمانے لگے دھوپ بڑی شدت کی پڑ رہی تھی گرمی بہت چھوٹ رہی تھی نبی کونائن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم شریف سے پسینے کے قطرات جاری ہوئے حضرت امر سلیم گھر سے برتن لیتی ہیں اور لینے کے بعد اپنے ہاتھ سے سرکار کے جسم پاک سے پسینے کے قطرات کو لے کر کے اپنے برتن میں جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں نبوت و فرما دیا دیکھتے ہی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ام میں سلیم کیا کر رہی ہو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا خوشبودار پسینہ جمع کر رہی ہوں آخر شاہ فرماتے ہیں کیا کرو گی عرض کرتی ہیں یار رسول اللہ اپنے خوشبو میں ملا دوں گی تو خوشبو توز ہو جائے گی اب آلہ حضرت کا صرف پڑو ایمان تازہ ہو جائے ان کی محکمے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں گنچے کھلا دیے ہیں جس چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور خوشبو کی بات آئی تو پھر سن لو نبی کون ان کی خوشبو کیسی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم تشریف فرما ہیں میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے یا صحابیاں آئیں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے سرکار میں نے تمام لوازمات کا انتظام کر لیا ہے یا رسول اللہ خوشبو آپتا فرما دیں آج بھی عربیوں کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی عربی جب کسی سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اپنی خوشی کا اظہار وہ خوشبو پیش کر کے کیا کرتا ہے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وہ خوشبو کے طالب ہیں اور کس چیز پر اپنے بچی کی شادی کے لیے <تصفح> نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں برتن لے آؤ جب وہ برتن پیش کرتے ہیں تو گرمی شجت کی پڑ رہی تھی جسم شریف سے پسیلے کے اطراک جاری تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے پاک کو اپنے بال شریف میں لگا کر پسیلے کے چند قطرے ان کے برتن میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ساز فرماتے ہیں لے جاؤ جب تمہاری بچی دلہن بنے گی تو ان اس کے کپڑوں میں ان پسینے کے قطرات کو لگا دینا وہ لے کر کے گئے اور جب ان کی بچی دلہن بنی تو بچی کا کپڑا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پسینے سے بسا دیا گیا اعلی حضرت عظیم البرکت کے بھائی وستاز زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کو بیان فرماتے ہیں خدا ساز مہکنا تیرا تر خدا ساز مہکنا تیرا اور خوب رو کپول ملتے ہیں پسینہ تیرا پسینہ تیرا ان کی کھا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسی نا لاگا کبھی اترو چاہے دول پھول سر کا بدم سلطان پھول لب پھول, پھول, پھول اور خوشبو کی بات آئی تو دیکھو نبی کون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کے دو بیویاں تھیں ایک روز ان کی دونوں بیویوں نے اپنے شوہر سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ کا جسم کیوں مہکتا رہتا ہے آپ کے جسم سے ہر دم خوشبو کیسے آتی رہتی ہے آپ نہاتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے اور آپ کپڑے بدلتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے ہم تیز تیز خوشبو لگاتی ہیں مگر ہماری خوشبو پر آپ کی خوشبو غالب رہتی ہے تو صحابی رسول کہتے ہیں اپنی دونوں بیویوں سے کہ سنو میں نہانے کے بعد خوشبو نہیں لگاتا کپڑے تبدیل کرتا ہوں تب خوشبو نہیں لگا تھا مگر میرا پورا جسم میں کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھ کو کھجلی کی بیماری ہو گئی تھی میں خارش کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جب میں نے بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں سے دوا میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا میں بہت مجبور ہو گیا تو اپنے آقا کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا یہی ایک ذہن میں آپ کو دیتا چلوں اپنے ذہن کو صاف کر لیجیے صحابی بڑے بڑے طبیبوں کے وہاں جاتے ہیں حکیموں سے دوا لیتے ہیں اگر شفا نہیں ملتی ہے تو ان کے ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہے کہ چلو اب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اس بیماری کی شکایت لے کر کے چلو نبی کی بارگاہ سے شفا ملے گی جب ان کے ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہے تو نبی کون کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اس کا مطلب یہی نکلا کہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ شفا نبی کے بارگاہ سے پا جاؤ گے جب نبی کی بارگاہ میں وہ جا رہے ہیں تو یہ عقیدہ لے کر کے جا رہے ہیں اب نبی کے تعلق سے یہ ذہن و فکر رکھنے ربی عطا سے نبی بیماریوں سے شفا عطا فرما رہے ہیں. نبی سے جو مانگو وہ لو فکر رکھنا نبی کچھ نہیں دے سکتے ہی جس کا کہتے ہیں کہ جب میں اپنے آکا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے اس انداز سے عرض کی عالی حضرت کی زبان میں سنا کہ اور کاشی ہونا ہو تم درد کو کر دو رسول اللہ آپ شافی ہو یا رسول اللہ آپ کافی ہو یا رسول اللہ آپ نافی ہو میرے, سرکار میرے درد کو بنا دو یا رسول اللہ میں کی حاضر ہوں کونین سے میں نے جب عرض کیا تو میرے سرکار مجھ سے ہی فرماتے ہیں آؤ قریب آ جاؤ جب میں اپنے آپا کے قریب ہوا تو نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک میرے جسم پر پھیر دیا ندی کا ہاتھ لگنا تھا کہ خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اسی تاریخ سے میرا جسم مہک رہا ہے میرے بدن سے گھسنی آ رہی ہے اب آلہ حضرت کا شرف ہو ایمان تازہ ہو جائے ان کے دل کے ان سے کھلا دیے ہیں انچے کھلا دیے ہیں جس رل گئے بس ہیں اونچے بسا دیے ہیں اور ایک جملار کر دوں پیارے یہ نبی کا ہاتھ ہے کھجلی والے جسم پر لگ جائے تو خارش کی بیماری دور ہو جائے ایک ان کا بھی ہاتھ ہے جو اپنے آپ کو آکر کی طرح کہتے ہیں صحیح سالم جسم پر لگ جائے تو کھجلی نہ ہو تو کھجلی نکل آئے تعجب ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کی مثال ماد اللہ نبی کون کے ہاتھ دستے پاک سے مثال دیتے ہو خدا کی قسم نبی کے ہاتھ کا عالم تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم الفرکت فرماتے ہیں اے لوگ تمہارے نبی کے دستے پاک کا آلم تو یہ ہے جسم تو اٹھا موجود آؤ خوشبو کی بات آئی تو سن لو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے اور پہلی بار مدینہ طیبہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازان دی ازان کے الفاظ کو مدینہ شریف کے بچوں نے جب پہلی بار سنا تو نقل اتارنا شروع کر دیا آج بھی بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ بچے نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں کوئی شعر سن لے تو وہی پڑھنے لگتے ہیں کوئی انقلابی نعرہ سن لے تو وہی انقلابی نعرہ لگانے لگتے हैं. کوئی طور طریقہ دیکھ لیں تو وہی غول بنا کر کے ادا کرنے لگتے ہیں یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے مدینہ طیبہ کے بچے اپنے سے اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے ہیں. ادھر سے تمام بچے ازان دیتے آ رہے ہیں بچوں کی نگاہ سرکار پر پڑی اور سرکار نے بچوں کو دیکھا بچے خاموش ہو گئے جب آقا کے قریب آئے تو سرکار نے ایک بچے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد دو آدمی اس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اس بچے کی آواز بڑی اچھی تھی وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اے امی ہم سب بچے ادان دیتے بھی آ رہے تھے ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے تھے اللہ کے رسول نے مجھے قریب بلایا مجھے دعا دی ہے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے تو ماں نے فرمایا بیٹا قریب آگا وہ نبی ہیں ان کا ہاتھ جہاں لگ جاتا ہے وہ جگہ مہکنے لگتی ہے تو ماں اپنے بچے کے سر کو سوکھ رہی ہے تو خوشبو آ رہی ہے ماں نے کہا بیٹا میں تجھے وسیعت کرتی ہوں تیرے بالوں سے نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں اس لیے اب پوری زندگی ان بالوں کو ترسوانا نہیں تو وہ صحابی اپنے بالوں کو پوری زندگی ترسواتے نہیں ہیں اور پوری زندگی ان کے بال سفید نہیں ہوتے ہیں اور جدھر جی سے وہ چلتے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے جدھر جی سے گزرتے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے اب نبی کون ان کے تعلق سے یہ شعر سنو ایمان تازہ ہو جائے کہ ان کے چے کھلا دیے ہیں انچے کھلا دیے ہیں جسورا چل گئے ہیں کون بسا دیے ہیں کون چسا بک کی بات آئی تو سنر ایمان تازہ ہو جائے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پاپیوں کو کتنا یاد کرتے تھے اور نبی کتنا چاہتے تھے اندازہ لگاؤ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میرے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں آقا اٹھ پڑتے ہیں اور باہر تشریف لے جاتے ہیں مدینہ طیبہ سے باہر ایک باغ تھا اس صحابی کے باغ میں سرکار تشریف لے گئے اور اپنی پیشانی کو سجدہ میں رکھ دیا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں رب تالا کے محبوب ہم پاپیوں اور گنہ کے لیے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں نبی کونائن کے ایسے آنسو گر رہے ہیں کہ سجدے کی زمین بھیگ جاتی ہے راڑی شریف بھیگ جاتی ہے ریش مبارک تر ہو جاتی ہے مدینہ طیبہ کے جان ساروں نے جب سرکار کو دیکھا زیادہ وقت گزر گیا نظر نہ تو تلاشنے لگے اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے آقا کہاں چلے گئے جہاں جہاں سرکار بیٹھتے تھے وہاں دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں پر سرکار تشریف لے جاتے تھے وہاں دیکھ رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں تلاش رہے ہیں مدینہ کے چپا, چپا میں تلاشا جا رہا ہے نبی نہیں مل رہے ہیں تمام صحابہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ابتدائی اسلام کا وقت ہے کسی دشمن نے میرے سرکار کو تکلیف دے دی ہو آقا کریم کو ڈھونڈا جا رہا ہے جگر سے خوشبو آ رہی ہے اسی طرف سب دورے چلے جا رہے ہیں اسی لیے تو حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والو بھوپ چلتے ہیں بھٹکنے والے بھٹکنے والے ابو ابویرا فرماتے ہیں کہ میں بھی سرکار کی تلاش میں نکلا جب میں اپنے آقا کی تلاش میں نکلا تو نبوت کی خوشبو سونگتے ہوئے میں اسی باغ کے قریب پہنچ گیا میں نے اندازہ لگا لیا بس کرو میرے سرکار اسی باغ میں جلوہ افروز ہیں نبیت نبوت کی خوشبو آ رہی ہے پورا باغ مہک رہا ہے باغ کی فضا مہک رہی ہے ہر چار جانی سے دیواریں مہک رہی ہیں حضرت ابو ہوا فرماتے ہیں کہ باغ میں جانے کا دروازہ بند تھا مگر ایک نالا تھا باہر سے جو باغ میں پانی جانے کے لیے تھا میں نے اس نالے کو دیکھا اور اس نالے میں میں نے اپنے آنکھ کو ڈال دیا اگر پیبو ہرارا کہتے ہیں اس طرح سے خوشی آ رہی تھی اس طرح سے کہ میرے سرکار کا مقدس پر تو سجدہ میں ہے آنکھیں رو رہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رونے پر تو اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں ان کی محک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں انچے کھلا دیے ہیں کیا بات ہے روزہ اس چن ستا نے کرم کی زہرا کری سنوں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد المدنی الشود والکرم والا علی و بارک صلی اللہ و سلام علی کی رسول اللہ انسان کو بے دار کو لینے دو ہر قوم بکارے گی ہمارے ہیں حسین قتل حسین اصل بے مرغ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے یہ ضرب اللہ ہی ایک سجدے شبدیری آو دیکھو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ کون ہیں بارگاہ رسال کے کیسے پیارے ہیں بارگاہ رسالت میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو ان کے تعلق سے کیا حکم دیا ہے اور صحابہ ان کو کتنا چاہا کرتے تھے ان سے کس طرح سے محبتیں کیا کرتے تھے اللہ کے ابیب صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے پندرہ رمضان شریف کی تاریخ ہے کہ حضرت جگریل حسرات و تسلیم نا ہو گئے اللہ کے ابیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا پر سلام پیش ہے اور ایک ریشم کا ٹکڑا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں. رسول اللہ آپ اسے ملاحظہ ہیں. نبی کون اس ریشم کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں اسے ایک منقشت ہے. تصویر بنی ہوئی ہے آنکھا لگے دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری اپنی بچپن کی تصویر ہے نبی کونائن مسکرا ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کپڑوں پر آپ جس تصویر کو ملاحظہ کر رہے ہو آپ کی بیٹی فاطمہ کی گود تشریف لا چکے ہیں اللہ کے حبیب کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے فاطمہ اللہ کے حبیب صلی اللہ کے گھر تشریف لے گئے نبی کی میں کا نماز حضرت امام حسن پیش کر دیے جاتے ہیں نبی اپنی گود میں اپنے نواسے کو لیتے ہیں اور بوسا لیتے ہیں سرکار نے اپنا لوہا شریف امام حسین کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے بعد اپنی انگلی ڈال دی انگلی کو نانا کے رہے ہیں چہرے نبوت دیکھ رہے ہیں آمنا کا چاند فاطمہ کے چاند کو دیکھ رہا ہے دونوں نگاہیں لگی ہوئی ہیں حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ ان کا نام ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھا جائے شبیر و شب آقا آکائے کریم ارشاد فرماتے ہیں ان کا نام شب پر مگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا اگر تجبری عرض کرتے یا رسول اللہ حسن آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کا نام حسن ہے اگر حسن کا نام رکھ دیا آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت رسول کائنات کس طرح محبت کرتے ہیں امام حسن کو سونگا کرتے تھے امام حسن کے تعلق سے فرماتے تھے اے میرا مسلمانوں کے دو گروہ میں کرائے گا. اللہ کی صلی اللہ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے تھے حضرت امام حسن کا مقدس چہرہ مل جل رہا تھا بلکہ ہلیہ کی تصویر کھینچنے والوں نے یہ بتایا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبھی حسرتے امام حسن سر سے لے کر کے اور سینے پاک تک ہیں اور سینے پاک سے لے کر کے پاؤں شریف تک حضرت امام حسین آپ کی شبی ہیں اس طرح سے دونوں شہزادے کھڑے ہو جائیں تو تصویر مصطفیٰ بن جاتے ہیں اپنے نانا جان کی تصویر دکھائی دینے لگتے ہیں وہ حضرت امام حسن ہیں حضرت امام حسین ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے چھ مہینہ بعد حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پیدائش مہینہ کے اندر اندر ہوئی ہے حضرت امام حسین جب ہوئی ہے تو ان کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس سے پہلے پہلے سرکار کی چچی حضرت فضل کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور خواب دیکھا ہے بڑا بھیا خواب میں نے سرکار دیکھا ہے آن فرماتے ہیں چچی بیان کرو تم نے کون سا کھاد دیکھا ہے حضرت امول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے, ہے. امول فضل یہ تمہارا کھاد بہت اچھا ہے میری بیٹی فاطمہ کو بچہ پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں رکھا جائے گا اگرتے مان حس جب پیدا ہوئی ہے تو سب تو توم الفضل کی گود میں امام حسین آئے ہیں نبی اقا نے اپنی گود میں لیا نبی اقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لوح شریف کو امام حسین کے منہ میں ڈالا پوچھا علی تم نے نام ان کا کچھ رکھا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کا نام کیسے رکھوں اقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا نام حسین ہے اور میرے سرکار نے عقیقہ کیا اپنے نماز سے کہا اور بال برابر چاندی خیرات کی میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر روز دونوں شہزادوں کی زیارت کر لیا کرتے ہیں اور دیکھ لیا کرتے ہیں اگر رونے کی آواز آتی تو حضرت سے کہتے اے میرے بچوں کو روڑا نہیں مجھے تکلیف ہو جاتی ہے قربان جاؤ ماں کی گود میں امام حسن حسین کے آنسو گر جائیں تو نبی کو تکلیف ہو رہی ہے اور کربلا کے میدان میں امام حسین کے آنسو گرے ہوں گے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی کربلا کے میدان میں امام تڑتے ہیں تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے کربلا کے میدان میں خاک خون میں آپ جس میں تاغ گھوڑے دوڑائے گئے تو کیا تکلیف نہیں ہوئی کربلا کے میدان سے ضرور میرے آتا کو تکلیف ہوئی ہے اور نبی کو تکلیف دینے والا اور رب کی بارگاہ میں سرخو نہیں ہو سکتا ہے آئیے ذرا دیکھیے حضرت امام حسن حسین کا مقام و مرتبہ نبی کی بارگاہ میں کس طرح سے ہے جب یہ دونوں شہزادے زمین پر اچھی طرح سے چلنے لگتے ہیں تو اپنے نانا جان کی گود میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی نانا سوئے ہیں تو نانا کے سینے پر بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی نانا لیٹے ہیں تو نانا کی زلفیں پکڑ کر کے جگا رہے ہیں نبی کونین کو کتنی محبت ہے ایک مرتبہ میرے سار نے دیکھا فرمایا صحابہ سے میرے لگتے جیگر آ رہے ہیں آنے دو صحابہ کی نظریں گھوم جاتی ہیں صحابہ نے دیکھا حسن آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں سارے لوگوں نے راستہ دے دیا یہ دونوں شہزادے جا کر کے نانا کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں نبی کونین گوسا لیتے ہیں صحابہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ نبی کو حسین و حسن سے کتنا پیار ہے اس طرح سے ان دونوں کا خیال رکھا جا رہا ہے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نمازوں سے کتنا پیار ہزار ملازہ فرماؤ یہ نماز میرے سرکار پڑھ رہے ہیں کہ آن نماز کی حالت میں امام حسین جاتے ہیں اور پشتے نبوی پر سوار ہو جاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا فرمات کیا سرکار جب تک امام حسین اپنے نانا کے پشتے انور سے اتر نہیں گئے تب تک سرکار نے اپنے سر کو سجدہ سے نہیں ہٹایا اور یہی نہیں بلکہ جب میرے سرکار سجدہ نہیں ہوتے تو سرکار کے بولت پواں شریف کے بیچ سے حضرت امان حسین نکل جاتے اللہ کے حبیب مسکرا دیتے اپنے نمازے کو دیکھ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کونائن کے مقدس پوچھتے انور پر جب حسین گئے ہیں تو کیا نبی کو خیال آیا ہے کہ نہیں نبی کونائن نے نماز نہیں دہرائی ہے نبی کونائن نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میرے بیٹے کو پکڑ لیا کرو جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا بیٹا میرے پشت پر نہ سوار ہو میرے قریب نہ آیا کریں نہیں نہیں بلکہ حضرت امام حسین کبھی کبھی اپنے نانا جان کے پشت پر سوار ہو کر کے زلف معمبری کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان اب چلیے ہمیں لے چلیے اللہ کے حبیب ایک دوست پر امام حسن کو بٹھا لیتے ہیں اور ایک دوست پر امام حسین کو بٹھا لیتے ہیں چلے جا رہے ہیں دونوں نماز سے سرکار کے زلف کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور ادھر سے ادھر کر رہے ہیں حضرت صدیق کی نگاہ پڑ جاتی ہے حضرت صدیق دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں کتنی اچھی سواری ہے آکر ارشاد فرماتے ہیں اے بکر, سوار کتنے اچھے ہیں سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں اللہ اللہ امام حسن و حسین کا مقام و مرتبہ دیکھو یہی دونوں بھائی حضرت امام حسن و حسین ہیں نبی کونین کی بارگاہ میں آئے تو سرکار میں سونگنے لگے صحابہ آپ دیکھ رہے ہیں سونگنے کو آ ارشاد فرماتے ہیں یہ حسن و حسین ہمارا ہانی دنیا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں میں سوھا کرتا ہوں پھول کو سونا جاتا ہے آج اپنے بچوں کا بوسا تو ضرور لیا جاتا ہے بچے کو چوما چاہتا تو ضرور جاتا ہے مگر سونگتے ہوئے آپ نے دنیا میں کسی انسان کو نہیں دیکھا ہوگا اگر سونا کوئی جا رہا ہے تو حسن سونگھے جا رہے ہیں اگر سونا کوئی جا رہا ہے تو امام حسین سونگھے جا رہے ہیں نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر اسلن حسین سے جنت کی خوشبو آئے نبی شاہ فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کو دیکھ کر کے الحسن والحسین سید شباب اہلی جن اسل حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں نبی کونین نے اپنے شہزادوں کو صرف جنتی کی بشارت نہیں دی ہے بلکہ نبیر شاہ فرماتے ہیں یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں میں ارض کرتا ہوں اے مسلمان اور نبی اپنے نماسوں کے جنت کے زمانوں کی سرداری دے دی ہو اس نمازے کو کوفہ کی سرداری کی حاجت نہیں ہے اس نمازے کو حکومت کی لالچ نہیں ہے اس نمازے کو اختیار کی لالچ نہیں ہے اس نمازے کو بڑائی کی لالچ نہیں ہے نمازے خون بہایا ہے اس میں مشیت الہی کچھ اور ہے اور دیکھو نبی ارشاد فرما رہے ہیں یہ حسن و حسین جنتی جمانوں کے سردار ہیں نبی کون نے سرداری بھی دیتی ہے نبی کونائن جنت فرما رہے ہیں آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیے یہی شہزاد ہیں اللہ اللہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہی ہیں عید کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے سویرے عید ہونے والی ہے دونوں مچل جاتے ہیں امی ابھی ابھی ہم لوگ بچوں میں تھے تمام بچے اپنا اپنا کپڑا دکھا رہے تھے کسی نے کہا میرا پوشاک اس طرح سے ہے کسی نے کہا میرا لباس اس طرح سے ہے اے امی ہمارا کپڑا بھی تو دکھا دو کل صبح صبح ہم عید میں کون سا کپڑا پہنیں گے اتنا سننا تھا نبی کی شہزادی کی آنکھیں بھی جاتی ہے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے آنسو گرنے لگتے ہیں دل سے آہ نکلتی ہے آہ فرماتی ہیں بیٹو گھبراؤ نہیں تو میں بھی تمہارا نیا لباس سویرے سویرے مل جائے گا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جب بچے سو گئے تو مسلح اٹھاتی ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں گریہ کرتی ہیں روتی ہیں اے لاہ لال میز فاطمہ تیرے نبی کی بیٹی ہے فاطمہ نے کبھی غلط وعدہ نہیں کیا ہے اے فاطمہ کبھی جھوٹ نہیں بولی ہے اے میرے مولا فاطمہ کی لاش تیرے دست قدرت درتنے ہے اے پروردگار تیرے رسول کے شہزادوں نے نیا لباس طلب کیا ہے میرے مولا فاطمہ کی حالت سے تو واقف ہے پروردگار اگر سویرے سویرے تیرے محبوب کے نواسوں کو لباس نیا نہ ملا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا اور ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ میری ماں بھی غلط وعدہ کرتی ہے اے میرے پروردگار دگار تر ہم ہے مولا تو ہی عزت دینے والا ہے پرور رفی بار گاہ ہمیں آنسو بہا رہی ہے موتی سمجھ کے شانے کریبی نے چن لیے کسرے جو گرے تھے کے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اے مسلمانوں ذرا رفتی میں آنکھوں آنسو بہا کر کے تو دیکھو اگر محبت اللہی میں آنکھوں سے آنسو بہ گئے موتی سمجھ کے شانے کریبی نے چن لیے الاہی سے آنکھوں سے آنسو گر گئے موتی سمجھ کے شانے چن لیے رسول اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہ گئے موتی کے شان کریبی نے چن لیے گنا کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے موتی سمجھ کے شان کریبی نے چن لیے رفتی دار گاہ آسو کے کترار کی بڑی قیمتیں ہوا کرتی ہیں یہ ایک آسو کا کترا پیارے نجاد دلا دیتا ہے یہ ایک آنسو کا کترا اسے اللہ ہلا دیتا ہے ایک آنسو کا کترا تمہیں نجاد کا تانا دلا دیتا ہے یہ ایک آنسو کا کتر تمہیں کی دے دیتا ہے یہ ایک آنسو کا تمہیں نہ بھی کا درجہ دے دیتا ہے کبھی کبھی یہی ایک آنسو کا قطرہ تمہیں عرفان کی مندر پر پہنچا دیتا ہے کبھی کبھی یہی آنسو کا ایک قطرہ تمہارے تاریخ دل کو روشن و منفر کر دیا کرتا ہے کبھی کبھی یہی آنسو کا ایک قطرہ تمہاری کھوئی بھی قسمت واپس کر دیتا ہے کبھی کبھی تمہاری تقدیر کے روح کو بدل دیتا ہے سمجھ کے شانے قریبی لوگ چن لیے کترے جو گرے تھے ارتے ان کے ذرا ملازہ کراؤ ان بھی کون ہے شہزادی رو رہی. ہیں سرخ کا سفیدہ نمودار ہو جاتا ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد فاطمہ تب تک دروازے پر آواز آتی ہے شہزادوں کا لباس لے لو فاتو نے جنت نے میرے شہزادوں کا لباس لانے والا کون ہے تب تک آواز آتی ہے رسول اپنے شہزادوں کا لباس اپنے شہزادوں کے درزی سے لے لو آقا کریم کی شہزادی آگے بڑھی لباس پیش کرنے والے نے پیش کر دیا فاطمہ لے کر کے ہجرے میں آ جیسے بیٹھتی ہیں اور لباس کو دیکھنا شروع کرتی ہیں دونوں شہزادے بیٹھ جاتے ہیں ان یہ میرا لباس ہے صاحب میرا لباس ہے ہاں بیٹا تب تک نبی کونائن تشریف لے آئے گی آقا کریم تشریف لائے کی خاطر اولاد گننا اپنے باپ کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے نبی کونائن نے فاطمہ کی پیشانی کو بوسาด دیا دونوں شہزادوں کے رخسار کو چوما سرکار بھی بیٹھ گئے فاطمہ با اچھا لباس ہے آپ با حضور فاطمہ تمہیں دیکھ کون گیا ہے عرض ہیں ابا آب حضور پر امام حسن دروازے پر حسن حسین کا نام لے کر کے درجی آیا ہے لباس سے کر کے گیا ہے نبی کون کی آنکھیں بھیگ جاتی فرماتے ہیں فاطمہ تیرے بچوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے اے فاطمہ تیرے دروازے پر حسن حسین کا درزی بن کر کے آنے والے کون تھے سید الملائکہ حضرت جگریل تھے اللہ اکبر یہ مقام مرتبہ حسین کا ہے یہ فضیلت اتمام حسن کی ہے جس کے دروازے پر جس کا لباس سرزی کی حیثیت سے سید الملائ لا رہے ہاں اس نمازوں کی قیمت اور ان کی عظمت کا پتہ کون لگا سکتا ہے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو ان دونوں سے محبت فرما اور میرے پروردگار جو ان دونوں سے محبت کرے اسے جنت اتا فرما نبی کون کی دعا کیا قبول نہیں ہوئی ہے قبول ہو رہی ہے جو نبی کے سینے پر بیٹھا ہو اور محبت کے انداز میں جس نے نبی کی زلفیں پکڑی ہوں جو نبی کونین کی مقدس اگلیاں کو چوسا ہو جو نبی کونین صلی اللہ علیہ اللہ کے رخسارے نبوت پر اپنے رخسارے ولایت کو رکھ کر کے فیض حاصل کیا ہو اس حسن و حسین کا مرتبہ سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے صحیح کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ اسلام کے دامن میں اس کے سیوا کیا ہے یہ غرب عدالہ شکبیری دیکھو یہی حضرت ایمان حسن حسین ہیں اماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں امی آج ہمارا خط دیکھ لیجئے ہم نے اچھا لکھا ہے کہ بھائی حسن نے اچھا لکھا ہے نبی کون کی بیٹی دونوں کی تحریر کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے کہتی ہیں جاؤ اپنے ابا حضور سے فیصلہ لے لو دونوں شہزادے پہنچتے ہیں ابا حضور یہ ذرا دیکھئے ہماری تحریر اچھی ہے کی, بھائی کی تحریر اچھی ہے ہمارا خط اچھا ہے کی بھائی کا خط اچھا ہے حضرت علی جن کو نو حصے دیے گئے ہیں دونوں شہزادوں کا فیصلہ کرنا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے وہ حضرت علی کائنات جن کے سامنے کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی مقدمہ خالی نہیں گیا تھا فیصلہ کرنے سے لیکن جب نبی کون تھے دونوں نمازوں کی تحریر کا معاملہ کہ کس کی تحریر فضیلت والی ہے اچھی ہے اور کس کی تحریر نہیں اچھی ہے تو حضرت علی کی زبان خاموش ہو جاتی ہے وہ بھی فرماتے ہیں میرے شہزادو تم اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ دونوں شہزادے خط لے کر کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نانا حضور بیٹھے ہوئے ہیں اے نانا حضور یہ ہم خط لائے حیدرا دیکھیے ہمارا اچھا ہے کہ حسین کا اچھا ہے حسین بولتے ہیں نانا میرا اچھا ہے کہ بڑے بھائی حسن کا اچھا ہے نبی کون دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں اور دونوں کے چہرے پر نگاہ اے میرے آقا کی مدد زبان خاموش ہے حسن حسین کے خط کا فیصلہ نہ فاطمہ کر رہی ہیں نہ مولائے کائنات کر رہے ہیں نہ علی ابن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قد دونوں شہزادوں کا نبی کے سامنے رکھا ہے تب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر آگئے یا رسول اللہ ان دونوں کے خط کا فیصلہ رخص فرمائے گا یا رسول اللہ یہ موتیوں کے ساتھ دانوں میں لے کر کے آیا ہوں یا رسول اللہ ان موتیوں کے ساتھ دانوں کو دونوں خطوں پر چھال دیجئے زیادہ جائیں ان کا خط اچھا ہے موتیوں کے دانوں کو نبی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ان کے خط کا فیصلہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے اور نبی کون نے جب دونوں خطوں پر اچھا ہے تو تین ادھر گر گئے تین ادھر گر گئے اور ایک دانے کا آدھا حصہ ادھر گر گیا آدھا حصہ ادھر گر گیا ان دونوں کا مقام و مرتبہ واضح ہو جاتا ہے حسین و حسن کی تحریک ایک ہے حسین و حسن کا مشن ایک ہے حسین و حسن کی عظمت کا حال ایک ہے حسن و حسین ایک ہے مشن میں بھی تحریر میں بھی تقریر میں بھی تصویر میں بھی اور ہر مو پر دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہے نانا دونوں کی پیشانی کا لیتے ہیں چوم لیتے ہیں اور اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں یہی امام حسن ہیں اور یہی امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں دونوں بھائی نانا کی خدمت میں آئے اور دونوں کشتی لڑنے لگے نبی کونین مسکرا اٹھے فرماتے ہیں حسین حسن حسین کو پکڑو حسن حسین کو پکڑو تب تک جنت فاطمہ بہرا آ گئی ارد کرتی ہیں ابا حضور آپ تشریف فرما ہیں اور دونوں شہزادے لڑ رہے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں آقا فرماتے ہیں ہاں فاطمہ دونوں کی کشتی میں ہی نہیں دیکھ رہا ہوں فرشتگان الہیا بھی تو دیکھ رہے ہیں اللہ کے حبیب شیار کرتی ہیں اب با حضور تو آپ بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑا حالانکہ چھوٹے کو سراہا جاتا ہے کہ بڑے کو پکڑ لو آتا فرماتے ہیں اے فاطمہ جبریل کہہ رہے ہیں حسین تو حسین حسن کو پکڑا تو میں ہسن کو کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑ یہ ہے امام حسین کی کشتی کا عالم بارگاہ رسالت میں اللہ کتنی فضیلت رکھ رہے ہیں دونوں بھائی. کون ہیں؟ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کی فضیلت کا پتہ لگانا سب کے بس کی بات صحیح پیاری ان کی ماں خاتون جنت ہیں ان کے باپ داماد پیغمبر ہیں علی کائنات ہیں ان کے نانا نبی ہیں اب آپ بڑا غور فرمائیے کہ کس طرح سے مقام و مرتبہ حاصل ہے اسی لیے جب سوال ہوا تھا یا رسول اللہ اور بچوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس کے محبت ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں میں سب سے زیادہ مجھ کو حسین سے محبت ہے حسن سے محبت ہے ویسے تو میرے سرکار سارے بچوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے مدینہ طیبہ کا کوئی بچہ نہیں ایسا تھا جو یہ نہ جانتا رہا ہو کہ یہ میرے آکا مجھ سے زیادہ محبت نہیں فرماتے لیکن ان دونوں شہزادوں کی محبت کا حال عجیب و قریب ہے نبی کونائن پہنچ جاتے کھانا کھایا حسن و حسین نے کہ نہیں ابا حضور ابھی نہیں کھایا میرے سرکار دونوں شہزادوں کو لے لیتے اپنے گھر لاتے اور دونوں شہزادوں کو کھلا دیتے اور اپنے گھر رکھا کرتے ارشاد فرماتے فاطمہ جب میں ہوں تو تمام نبیوں کی نسلیں ان کی اولادوں سے چلی ہیں مگر یہ فاطمہ میری نسل میرے ان سے چلے گی اے فاطمہ میری نسل میرے ان سے پہچانی جائے گی اللہ اللہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے ہیں یہ دونوں نبی کی گود میں بیٹھ رہے ہیں آؤ دیکھو اگر امام حسن و حسین کی عمر شریف بھرتی چلی جا رہی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے نانا کا وسال امام حسن نے بھی دیکھا امام حسین نے, نے بھی دیکھا کتنا صاف ستھرا ہوگا ان دونوں شہزادوں کے دل پر اللہ و نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے پرورش میں اپنے بچوں کے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا اور ایسا گر زندگی ایسا فرمایا ہے کہ ماں اور شاکرا ہیں تو بیٹے بھی صابر و شاکر ہیں ماں عابدہ زاہدہ ہیں تو بیٹے بھی عابد و ظاہر ہیں ماں طیبہ طاہرہ ہیں تو بیٹے بھی طیب و طاہر ہیں ماں پاک ہیں تو بیٹے بھی دونوں پاک ہیں ماں تالیہ قرآن ہیں تو بیٹے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ماں سجدہ گزار ہیں تو بیٹے بھی سجدہ کر رہے ہیں وہ حسین جو دن اور رات میں تین ہزار رکعت نماز نقل پڑھا کرتے تھے سرو نمازوں کے علاوہ وہ حضرت امام حسن جن کے زہد و ارتقا کو دیکھنے کے بعد لوگ اش کر کرتے تھے نبی قرآن کہ ان دونوں شہزادوں کی عبادت و ریاضت میں یہ حال تھا یہ عبادت و ریاضت میں بھی کم نہیں تھے یہی وجہ ہے پیارے کہ جب خلافت طاروقی میں ایران فتح ہوا اور ایران کے بادشاہ کی شہزادی مال غنیمت میں آئیں حضرت عمر فاروق اعظم نے تمام مال غنیمت کو ملاحظہ فرمایا اور مال غنیمت ملاحظہ فرمانے کے بعد تقسیم کرنا شروع کیا لونڈیاں آئیں بھی گرفتار ہو کر کے شہزادیاں محل کی آئیں تھیں گرفتار ہو کر کے مجاہدین میں تقسیم کی جا رہی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کی نگاہ ایک خاتون کی طرف جاتی ہے جو پورے صحرا کے مص مصا مسا ہیں سجی سجائی ہیں حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا یہ شہزادی کس کی ہے تب تک شہزادی کے زبان سے آواز آتی ہے اے امیر المومنین میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم سوچ رہے ہیں یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے مال غنیمت میں اس کو کسے دیا جائے تب تک حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں علی حسین ابن علی کہاں ہے ندی کونائن صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم نے آواز دی ابن حسین آ کر کے پہنچ گئے حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے ایران کی شہزادی اگر تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے تو ساری کائنات کے سلطان کے شہزادے کے ساتھ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں یہ ساری کائنات کے سلطان کے شہزادے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت صاحبانوں کا نکاح اللہ کے حبیب کے نواز امان حسین سے دیا. دیکھو مقام حسین کیا ہے اس وقت نگاہ عمر کہاں جا رہی ہے تمام شہزادے پائے جا رہے ہیں تمام صحابیوں کی اولادیں پائی جا رہی ہیں مگر نگاہ عمر جاتی ہے تو حضرت حسین ابن علی کی طرف جاتی ہے منتخب ہوتے ہیں تو حضرت امام حسین کا انتخاب ہوتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان کے سلطان کون ان کے شہزادے کہلاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی کا غصب خبردار خبردار زبان کھول کر کے اپنے ایمان کا جنازانہ نکالو نبی کون ان کے نوازے سے کتنی محبت ہے ان کو کتنی چاہت ہے انہیں کے تعلق سے ایک بار بات بتائی جاتی ہے کہ یہ دونوں حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین اور حضرت عبد اللہ ابن عمر بچپن کا آلم ہے دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں تب تک حضرت امام حسین نے کہہ دیا کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو اتنا سننا تھا اگر عبد اللہ ابن کر کے اپنے باپ سے کہتے ہیں اے حضور آج ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے حسین ابن علی نے ایسے کہا ہے کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو اتنا سننا تھا حضرت امر فاروق اعظم کی آخیں دب جاتی ہیں آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے اے حسین ابن علی اس زبان کو اور دہرا دو اب یہ کون کے سامنے جب زبان دہرائی جا رہی ہے تو ایمان حسین کی پیشانی حضرت عمر ابن خطاب چوم لیتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول لا. اب تو غلامی کی سند ہمیں مل گئی ہے اب تو آپ کا غلام ہمیں قرار دے دیا گیا ہے آسے کی بات کون کاٹے گا جو نانا کے سامنے مچل جائے اب عمر ابن خستہ کو بخشش کے لیے فکر نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تو عمر جیسی شخصیت حضرت امام حسین کے ان الفاظ کے محتاج دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہیں سارے مومنین میں نبیوں رسولوں کے بعد تیسرے نمبر پر مرتبہ حضرت عمر فاروق کہ آزم کا ہے مگر نماز رسول سے محبت کو دیکھو نماز رسول سے لگن کو دیکھو نماز رسول کا احترام کو دیکھو نماز رسول سے کس طرح چاہت ہے یہ ذرا دیکھ کے چلو آج امام حسین کے نام کی محفلوں پر اعتراض کرنے والا اور امام حسین کو اس طرح سے کہہ کر کے گزر گانے والو اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھو حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے اسی لیے تو سرکار غریب نماز پڑھاتے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین دینست حسین پناہ حسین حسین شاہ ہیں حسین ہیں حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسین کو سمجھنا چاہتے ہو. تو برغری نماز سمجھو فرماتے ہیں شاہ ہست حسین حسین شاہ ہیں اور جو شاہ ہوتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا جو شاہ ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے جو شاہ ہوتا ہے وہ, ہوتا ہے. ہوتا, ہے وہ ہوتا ہے جو شاہ ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے جو شاہ ہوتا ہے پاکیزا ماحول لیے ہوتا ہے جو شاہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے شاہ ہوتا ہے اس کی خلوت میں بھی شاہیت ہے اس کے جلوت میں بھی شاہیت ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی شاہیت ہے اس کے چلنے پھرنے میں بھی شاہیت ہے اس کے سونے جاننے میں بھی شاہیت ہے شاہ شاہست حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ اور بادشاہ وہی ہوتا ہے یہ جو بادشاہ ہو اختیار ہو اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہو سلطنتوں کا مالک ہو اسی کو بادشاہ کہا جائے گا کسی فقیر کو بادشاہ نہیں کہا جاتا کسی کو بادشاہ نہیں کہا جاتا کسی مجبور کو بادشاہ نہیں کہا جاتا بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جس کے دروازے سے بھکاریوں کی جھولیاں ہوں بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جس کے دروازے سے لوگ اپنی زندگیوں کے تکمیل کی بھیک مانگ رہے ہوں بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جس کے دروازے پر ریا حاضر ہو جس کی ماں میں رہے شاہ حسین حسین شاہ ہیں حسائن. حسائن بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسینسین ہی کا نام تین ہے اور دین کا نام حسین ہے ذرا اس مزاج کو سمجھتے چلیے کہ حسین کا نام کیسے دین ہے. اور دین کا نام کیسے حسین ہے امام حسین نے کس طرح سے دین کو بچایا ہے اور امام حسین نے فرمایا ہے یہ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اس نقطے پر یہ غور فرماتے ہوئے چلیے دین حسین حسین کا نام تین ہے اب اگر کوئی حسین میں خامی نکال رہا ہے تو دین میں خامی نکال رہا ہے امام حسین کو چیلنج کر تو دین کو کر رہا ہے امام حسین میں کمی ڈھونڈ رہا ہے تو دین میں کمی ڈھونڈ رہا ہے امام حسین میں نقش تلاش رہا ہے تو دین میں نقش تلاش رہا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دین است حسین دین پناہ است حسین اور حسیناروں کو پناہ دینے والے ہیں حسین ہی کی چوکھٹ پر پناہ پاؤ گے حسین ہی کی چوکھٹ پر سکون پاؤ گے حسین کا دروازہ چھوڑنے کے بعد کوئی دروازہ نہیں ہے کہ تم منزلیں مقصود حاصل کر سکو حسین ہی کا دروازہ ہے جس دروازے تمہاری زندگی کیا معامہ کی, کی تکمیل ہو سکتی ہے اور تم اپنے زندگی کی مرادوں کو پا سکتے ہو حسین کا دروازہ ایسا ہے کہ حسین کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا ہے حسین کے دروازے سے کوئی محروم نہیں گیا ہے حسین کے دروازے سے کوئی بھگایا نہیں گیا ہے خدا کی قسم حسین کے دیاد و کو دیکھو تو طبیعت مچل جاتی ہے امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کنیز کھانا لاتی ہے اور کھانا لانے میں اس سے شوربہ گر جاتا ہے حضرت امام حسین کی نگاہ غضب اٹھ جاتی ہے سب تک, تک اس نے پڑھ دیا آئے کریمہ کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رام فرماتا ہے اس طرح کا مقہوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا معاف کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰوں کی بارگاہ ہمیں ایک شاعر آیا اور اس نے قصیدہ کہنا شروع کر دیا حضرت امام حسین کے پاس جتنا جو کچھ درہم و دینار تھا سب آپ نے دے دیا اسے وہ خوش خوش ہو کر کے لوٹ جاتا ہے اور بہت مالدار ہو جاتا ہے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلیفہ نام کیے گئے آپ امیر المومنین کے عہدہ پر فائز ہوئے چھ مہینہ تک آپ کی خلافت رہی حضرت امیر مادیا پہلے اسلامی بادشاہوں میں بادشاہ مانے گئے اول ملوک اسلام حضرت امیر مادیا ہیں حضرت امیر مادیا کا تدبر بڑا مضبوط تھا حضرت امیر مادیا کی فکر بڑی مضبوط تھی حضرت امیر معویہ کے فکر کو بتاؤں حضرت امیر مادیا کے خلوص کو بتاؤ جو لوگ امیر مادیا کو برا بھلا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو روکو یہ صحابہ ہیں ان کے آپسی اختلافات جو ہوئے ہیں وہ نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوئے ہیں بلکہ دین کے فروخت کے لیے خطائے اشتہاری کہا جا سکتا ہے وہ دین کے فروغ کا معاملہ ہر ہر مور پر سوچا کرتے تھے یہی حضرت امیر مادیا ہیں جب حضرت علی سے جنگ ہوئی تو ہرکل آزم نے حضرت امیر مادیا کے پاس قاطر بھیجا کہ جاؤ مادیا ابن سے کہہ دو کہ اس وقت علی سے ان کی چھل گئی ہے اگر انہیں فوج کی ضرورت ہو اور سامانوں کی ضرورت ہو تو ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں جب یہ اطلاع رقل آزم روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو دی تو حضرت امیر معاویہ اپنی تلوار کو فضا میں بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کاشد کو مارنا جائز ہوتا تو ابھی میں تیری گردن اسی تلوار سے اڑا دیتا ہی ہمارے آپسی اختلافات ہیں وہ کہتا ہے ہمیں مدد دینے کے لیے اپنی فوج کا رخ حضرت امیر معافیا نے اسی وقت پھیر دیا تھا سم کی طرف اعظم سے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنے آپسی معاملات میں کسی کو دخل دینے کیا کا حصہ نہیں دے رہے ہیں یہ حضرت امیر نے حضرت علی سے جب جنگ ہوئی تھی تو اعظم روم کے بعد شاہ کو للکار کر کے کہا تھا یہ صحابی ہیں ان کے دل میں خلوص ہے یہ صحابی ہیں ان کی نیتیں اچھی ہیں یہ صحابی ہیں دن کا فروغ ان کے اندر سوچنے کا معاملہ ہے حضرت امیر معاویہ کی صلح حضرت امام حسن سے ہو جاتی ہے اب حضرت خلافت اسلامیہ کا باغ ڈور سنبھال اور معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کیسے ہوئی دو باتیں پائی جا رہی ہیں کسی نے تو لکھ دیا کتاب میں کہ زیادہ دن دنت اشاعت حضرت امام حسن کی بیوی تھی جو اس نے زہر دے دیا تھا یزید پر لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے مورخین کا اس میں اختلاف ہو گیا ہے چنانچہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو حضرت امام حسین آپ کے سامنے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے آپ اپنے قاطل کو کس نے آپ کو زہر دے دیا تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں حسین کیا کرو گے اس کو آپ فرماتے ہیں میں اسے قتل کروں گا اپ حضرت امام حسن فرماتے ہیں حسین اس کو چھوڑ دو جس کے تعلق سے میرا خیال ہے کہ اس نے مجھ کو زہر دیا ہے اگر اسی نے دیا ہے تو بدلہ لینے والا رب بہت مضبوط ہے اور اگر میں بتا دوں اور میرا خیال غلط ہو جائے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے شک کی بنیاد پر کسی کا قتل ہو چنانچہ حضرت امام حسن نے اپنے قاتل کو نہیں بتایا ایک روایت یہ ہے کہ جادہ بنتے اسا اس کے تعلق سے پتا چلا کہ اسی نے زہر دیا تھا تو حضرت امیر ماویہ نے اسے سزا دلوائی ہے اور حضرت امیر ماویہ رضی اللہ سالانہ اس کو کڑی سزا دلوائی ہے اللہ عالم بس مورخین کے اس اختلاف سے ہمیں بحث نہیں ہے بہرحال حضرت امام حسن کو بڑا سخت زہر دیا گیا آپ ہیں اے حسین مجھ کو سات سات بار زہر دیا گیا ہے لیکن اب کی بار جو زہر دیا گیا یہ بڑا سخت زہر ہے آپ کے آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے گرنے لگے آنکھیں پیلی پڑ گئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضرت امان حسین کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی بھائی کیا ماملا ہے حضرت امان حسین کہتے ہیں اے حسین مجھ کو اپنے جانے کا کوئی غم نہیں ہے لیکن اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ایک میدان ہے اور وہ نقشہ میں ملاحدہ فرما رہا حسین تم اس میں اکیلے ہو حسین تم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے حسین تم پر دشمنوں کی الگار ہو رہی ہے اے حسین اگر اس وقت میں ہوتا تو ایک بھائی بھائی کے لیے کس طرح سے دیتا میں دیتا میں لیے منظر دیکھ رہا ہوں اے حسین تمہاری پریشانی مجھے ستا رہی ہے. جانے والا بھائی دنیا سے جا رہا ہے امام حسین کے لیے کب پیش آئے گا آج ہی خبر دی جا رہی ہے آج ہی میدان کا نقشہ بتایا جا رہا ہے اے امام حسین کی شہادت کو افواہ پھیلانے والوں اور امام حسین کی شہادت کو وقتی شہادت کہلانے والوں یہی امام حسین کے باپ اگر علی کائنات ہیں جب جنگ سے میں آپ تشریف گئے تو آپ نے میدان کو دیکھتے ہوئے کہا یہی یہ میدان ہے جس میدان میں میرے بیٹے کے گھوڑے باندھے جائیں گے میرے بیٹے کے خینے یہاں لگیں گے میرے بیٹے کے اونٹ یہاں ہوں گے میرا بیٹا یہاں شہید کیا جائے گا مولا کائنات نے بھی اس زمین کو دیکھ لیا تھا نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو شہادت حسین کی مٹی بھی دکھائی گئی تھی فرشتہ لے کر کے مٹی پہنچ جاتا ہے یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے جس مٹی پر آپ کا نما کا شہید کیا جائے گا اللہ کے حبیب نے اس مٹی کو اپنی بیوی امر سلم کو دے دیا تھا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے اس مٹی کو لے کر کے رکھ لیا تھا شیشی میں اور جب شہادت حسین کا دن جمعہ کا آیا ادھر ادھر سے کچھ ایسی شبہیں پیدا ہوئی غالباً حسین شہید کر دیے گئے تو میں نے شیشی اٹھائی وہ شیشی خون سے بھر گئی تھی میں بیٹھ کر کے رونے لگی لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ام سلمہ سلما کیوں رو رہی ہو میں نے کہا حسین ابن علی شہید کر دیے گئے یہ میرے پاس نشانی ہے جو اللہ کے رسول نے دی تھی کہ خون بن جائے گی یہ مٹی خون بن گئی ہے حسین اب دنیا میں نہیں رہے حسین اب شہید ہو گئے امام حسین کی شہادت مسلمانوں وقت کی شہادت کہی ہے امام حسین کی شہادت ان کی ولادتھر سے مشہور ہے حسین کے شہادت کی خبر نانا دے رہے ہیں حسین کے شہادت کی خبر باپ دے رہے ہیں حسین کے شہادت کی خبر ماں دے رہی ہیں ان دونوں بھائیوں کی شہادت صرف ایک کی ہے اور ایک کی شہادت جہری ہے حضرت امام حسن کی شہادت ہے نبی کون ہیں صلی اللہ وسلم کے یہ نماز سے بھی شہید ہوئے حضرت امام حسن شہید ہو گئے حضرت امام حسین حضرت امیر ادرت کا دور خلافت ہے حضرت امیر معاویہ اپنے دور خلافت میں اسلامی کارنامے بڑے اچھے اچھے انجام دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو بھی خلیفہ حضرت امام حسین نے تسلیم کر لیا تھا بڑا فروغ ہے اسلامی ماحول حضرت امیر کے دور میں حضرت امیر مابیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کا بھی معاملہ تو سبب بتایا جاتا ہے ایک سبب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقوے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے آپ کا انتقال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاتبے وہی تھے یہ حضرت امیر معابیہ حضرت امیر مابیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت امیر معویہ نے اپنے لڑکے یسیب کو بلایا اور دوسرے لوگوں کو بلایا بلانے کے بعد کہا کو میں ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن یزید جن ذمہ داریوں کو میں نے سنبھالا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ اہلیت نہیں موجود ہے تو کیا کیا جائے لوگوں نے کہا امیر سب سے پہلے آپ ایک کام کیجئے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیے اور مکہ جانے کے بعد حج کے مہینے میں آپ اعلان کر دیجئے کہ میں نے اپنا جانشین یزید کو بنا دیا ہے اگر لوگ تسلیم کر لیں تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اے امیر ہم جانتے ہیں کہ سارے لوگ تسلیم کر لیں گے سات آدمی نہیں مانیں گے اس میں سے ایک عبد ابن زبیر نہیں تسلیم کریں گے وہ بڑے چالاک ہیں اور دوسرے اور تیسرے سے نام ان لوگوں نے اس لیے کہ عزیز کے تعلق سے ساری باتیں لاپرواہی کی پائی جا رہی ہے یہ عزیز لاپرواہی کیا کرتا ہے اور لاپرواہ رہا کرتا ہے نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا کبھی کبھی سنا جاتا ہے کہ شراب بھی پی لیتا ہے اور کبھی کبھی سنا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں سے گانے بھی سن لیا کرتا ہے یزید کا یہی جرم تھا کہ وہ فاسک تھا فاضر تھا بد عمل تھا اس لیے حسین کبھی بھی بد عمل کو شریعت و اسلامیہ کے قانون کے مطابق امام نہیں تسلیم کر سکتے ہیں اور یزید کی جانشینی کو حق جانشینی قرار نہیں دے سکتے ہیں یہ مشیروں نے حضرت امیر ماویہ سے کہا حضرت امیر ماویہ تشریف لائے حج کے مہینے میں اور آپ نے یہ اعلان بھی کیا بات وہی ہوئی جو مشورہ دیا گیا تھا جب امیر ماویہ واپس اب واپس جانے کے بعد یزید کو براایا کہا یزید سن میں تو یہ چاہتا تھا اور میں نے تیرے لیے بڑی کوششیں کی مگر سن تیرے لیے ایسی طرح کے معاملات ہیں اگر میرے باپ تو جان میرا ہو جائے تو حسین ابن علی کے بارے میں تجھے بہت سنبھال کا قدم اٹھانا پڑے گا لیکن تو اپنی حرکتوں کو بدل دے امیر چند روز دیکھ رہے ہیں جب یزید اپنی حرکتوں کو نہیں بدلتا ہے تو مورخین کا یہی اختلاف ہو جاتا ہے روایت بیان کرنے کا ایک طبقہ اس طرح جب حضرت امیر نے دیکھا کہ یزید ہمارا کہاں نہیں مانگ رہا ہے اور اپنی حرکتوں کو نہیں بدل رہا ہے تو حضرت امیر ماویہ نے امام حسین کی ایک شرط حضرت امام حسن کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داری ہمارے ادھر آ جائے گی چنانچہ اس تحت حضرت امیر ماویہ نے خلافت نامہ اور ذمہ داری حضرت حسین ابن علی کی طرف لکھ دیا اور لکھ کر کے روانہ کر دیا کتل مکرما ادھر عزیز کو پتا چل گیا کچھ لوگوں نے بتا دیا یزید نے راستے میں پکڑا لیا اور پکڑوانے کے بعد سزا دے دی ادھر ہزار معافیا بیماری میں تھے پیسال فرما گئے اب یزید اپنے منمانی کرنے لگا اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالے گاؤں کی جانب سے عقائد و امال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن جنگ بدر بیماریوں کا قرآنی علاج تقلید اور مذہب حنفی نماز کے مسائل روزہ کے مسائل وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں وطن کے غدار کون کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک باطل کی پہچان اس کے علاوہ ہر قسم کی سیڑھی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کی کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں ادھر حضرت امیر معافیہ فالش کی بیماری میں تھے وصال فرما گئے اب یزید اپنے منمانی کرنے لگا اور یزید جو تحریر حضرت امیر معاویہ نے دی تھی اس تحریر کو بدل دیا اور بدلنے کے بعد ان لوگوں کے نام اس طرح سے لکھ دیا اور دوسرے کاصد کو متعین کیا کہ اب تم لوگ مدینہ طیبہ لے کر کے جاؤ اور اس طرح کی تحریر اب مدینہ اور مکہ پہنچے گی جس طرح سے میں نے لکھوا دیا ہے ادھر حضرت امیر معاویہ کے وسال کی خبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے حضرت امام حسین جب سنتے ہیں تو اس فرماتے ہیں مکہ والے سنتے ہیں تو راجعون پڑھتے ہیں اس لیے کہ حضرت امیر ماویہ کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے بیٹا ہے نماز کا پابند نہیں ہے مگر حضرت امیر ماویہ نماز کے کیسے پابند ہے ذرا دیکھو ایک مرتبہ روایت میں بات آئی ہے کہ حضرت امیر ماویہ جماعت کی نماز ادا کرنے سے فجر میں پیچھے رہ گئے تھے تو آپ ہاں دن بھر روتے رہے دن بھر روتے رہے آنکھوں سے آنکھ ابھاتے رہے اللہ تعالیٰ نے دو سو رکعات کا سباب ان کے نام امال میں لکھ دیا حضرت سے امیر معاویا دوسرے دن سوئے ہوئے ہیں کہ آواز آتی ہے اے امیر جلدی اٹھ جاؤ جلدی اٹھ جاؤ آپ کہتے ہیں کون ہے مجھے جگانے والا آواز آتی ہے میں آپ نے فرماش شیتان ملوم تیرا کام نماز کے لیے جگانا اس نے کہا اے آمیر معاملہ یہ ہے کہ کل آپ سو گئے تھے جماعت ترک ہو گئی تھی تو آپ رب کی بارگاہ میں اتنا رویا کیے کہ کی دو سو رکعت نماز کا سواب آپ کے نام عمل میں لکھ دیا اس لیے میں نے آج آپ کو بیدار کر دیا تاکہ کہ آپ کو ہی رکاوٹ کا سواب پائیں آپ کا ثواب نہ بڑھنے پائے حضرت امیر نے نہ حضرت امیر ہیں فرماتے ہیں اے لوگوں سنو میرے پاس رسول اللہ کے بال شریف ہیں اور میرے پاس اللہ کے حدیث کا تہبند ہے اور میرے پاس سرکار کی ایک چادر ہے مجھے اسی چادر تہبند میں کتن دینا اور میرے آقا اللہ علیہ وسلم کے مقدس بالوں کو میری آنکھوں پر رکھ دینا اور میرے سرکار کے ناخن مبارک میرے پاس میرے پر رکھ دینا اور مجھے قبر میں حوالے کر دینا جو امیر نبی کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کا اتنا احترام کریں جو امیر نبی کونائن کے ناخن اقدس کو اپنے منہ پر رکھائیں وہ امیر حسین ابن علی کے تعلق سے غلط نہیں سوچیں گے یہ یزید کا اپنا کارنامہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے نے باپ کے تقدس کو خون کر دیا ہے جس نے اپنے متاع کے لیے نماز رسول سے جنگ کی ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی بنانے کے لئے بدنامیوں کے ماحول میں امام حسین سے لڑا ہے یزید اپنا ذمہ دار ہے حضرت امیر مافیا پر یزید کے تمام کارناموں کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے باپ کا معاملہ الگ ہے اور بیٹے کا معاملہ الگ ہے پیارے یہ رمسیات الہی ہے کہ حضرت امیر مافیا رسول اللہ کے شہیدائی اور یزید نماز رسول کا اتنا بڑا گستاخ ہے عمرو رسول کائنات کے نواسے کا دشمن ہے لیکن یہی حضرت سعد بن وقاف رسول اللہ کے شید آئی ہے باپ ابو جہل سرکار کا دشمن ہے مگر ابو جہل کے لڑکے حضرت اکرمہ کس طرح سے شاید آئی ہیں خالد بن ولید کس طرح سے سرکار کے شید آئی ہیں اور حضرت خالد کا باپ ولید بن مغیرہ کتنا بڑا سرکار کا دشمن ہے ذرا مسیحت الہی ہی دیکھتے چلیے باپ کی قسمت کا معاملہ اور ہے اور بیٹے کی قسمت کا معاملہ اور ہے نی باپ کا قسمت کا معاملہ اور ہے اور بیٹے کا معاملہ اور ہے دونوں دیکھتے چلیے بیٹا جہنمی ہے تو باپ جنتی ہے اور باپ جنتی ہے تو بیٹا جہنمی ہے یہ مسیحت الہی ہے مسیحت الہی سے ٹکرایا نہیں جا سکتا ہے یزید کے کسی کارنامے کی ذمہ داری حضرت امیر ماویہ پر نہیں آ سکتی ہے حضرت امیر مادیا عادل ہیں کہا ہے ہاں صحابی ہیں حضرت امیر مادیا نے حضرت امام حسین کو ستانے کے لیے معاذ اللہ کبھی مشورہ یزید کو نہیں دیا نہیں بلکہ تحریر میں عظیم اور اتنی بات لاتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی بات آتی تھی تو امیر مادیا کہا کرتے تھے اے عزیز تجھے حسین ابن علی کے تعلق سے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا اس لیے کہ وہ نواز رسول اللہ ہیں وہ علی کے جگر گوشے ہیں وہ فاطمہ زہرا کے جگر کے ٹکڑے ہیں حسین کے تعلق سے امیر ماویہ نے بھی تو سنا تھا نبی کا فرمان کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اگر کوئی امیر ماویہ نے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا امام حسین کی محبت کا امیر مالیا کیسے نہیں رہے ہیں امیر مالو کے سامنے بھی تو آئے کریما محبوب تم فرماد میں پیارے محبت کی دنیا عجیب ہوا کرتی ہے امام حسین سے محبت کرو تو تمہاری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا ایمان حسین سے محبت رکھو تو تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے گی ایمان حسین سے محبت رکھو نبی کونائن فرماتے ہیں امام حسین اور حسن سے محبت رکھنے والا بلا طوربا کے نہیں مرے گا آپ افسات پرواتے ہیں کہ حسن حسین سے جو محبت رکھے گا جب مرے گا تو مومن ہو کر کے مرے گا جا. اگر تو ایمان حسن حسین سے محبت رکھنے والا جب دنیا سے جائے گا تو مومن ہو کر کے جائے گا وہ زمانت کون دے رہا ہے نبی کون دے رہے ہیں تو جب نبی کے نوازے سے محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ مرنے والا بلا توبا نہیں مرے گا مرنے والا مومن ہو کر کے مرے گا تو نبی کی محبت کا حال کیا ہوگا نبی کون سے مفت کا حال کیا ہوگا ذرا دیکھو ارے پیارے حسین کی محبت تمہیں جانم میں چاہنے سے بچا دے گی حسین کا چاہنے والا میں نہیں چلے گا حسین کا چاہنے والا نہیں رہے گا حسین کا چاہنے والا مخلوق حل نہیں رہے گا امام حسین کا چاہنے والا مخلص و نہیں رہے گا حسین کے مقام و مرتبہ کو دیکھنا ہو تو آؤ اس انداز سے دیکھو کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے ہے رسول کان آئین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے نسبت ہو جائے وہ چیز کیسی ہو جائے کرتی ہے روایت سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس کو آپ دیکھ لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہونے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اور جب حضرت انس بن مالک کے گھر میں نے سرکار دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت انس بالملک ایک میلہ کچھ خان اٹھاتے ہیں کھانے کے بعد اپنی کنیز کو دے دیا کہ لے جاؤ اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دو لے جا کر کے کنیز نے دسترخان کو آگ میں ڈال دیا آپ بتاؤ ذرا کپڑے کو آگ کھا جاتی ہے کہ نہیں آگ میں کپڑے کو ڈالا جائے تو کپڑا جلے گا کہ نہیں آج اتنی ترقی سائنس والوں نے کر لی ہے لیکن کیا کوئی ایسی دوا تیار ہوئی ہے کہ سوپ کے کپڑے میں لگا دو تو آگ نہ جلائے نہیں نہیں کپڑا کپڑا ہے آگ میں ڈال دیا جائے تو کپڑا چاہے پیگل جائے گا اگر ایسی دوا لگی ہوئی ہے یا تو کپڑا جل جائے گا بہرحال آگ اپنا اثر دکھا دیتی ہے نبی ان کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ اور اپنی کنیز سے کہتے ہیں لے جاؤ جلتے تندور میں اس کو ڈال دو تندور میں وہ کنیز دسترخان کو ڈال دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کپڑے کو نکالتی ہے تو کپڑا جلا نہیں ہے بلکہ صاف شفاف چمک رہا ہے لوگوں نے دسترخان پر کھانا کھانا شروع کر دیا حضرت انس بن مالک سے لوگوں نے پوچھا انس بن مالک کے تم کیسا کپڑا بچھا دیا ہے دسترخان کے لیے اس کپڑے پر مائل تھی مائل صابن سے اور پانی سے دھلتے ہیں لیکن تم نے اس کپڑے کو ہاتھ سے کیسے دھل دیا انس مالک فرماتے ہیں سنو سنو ایک مرتبہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی تھی اور اللہ کے رسول دعوت کھانے کے لیے آئے تھے اور میں نے اسی دسترخان پر سرکار کو دعوت کھلائی تھی نبی کون ہے کھانے کے بعد اس کپڑے سے اپنے دستے پاک کو مس کر کے صاف کر لیتے ہیں میں نے اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا ہے اس دفتر خان سے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے اس کو جب جب بھی مائلا ہوتا ہے تو میں تندور میں ڈلوا دیتا ہوں یہ کپڑا جلتا نہیں ہے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے خدا کی قسم ایک کپڑے سے ایک مرتبہ نبی کا ہاتھ لگ جائے تو اسے دنیا کی آگ نہیں جلا پا رہی ہے اور نبی فرماتے ہیں حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے حسن میرے جسم کا ٹکڑا ہے اگر پیمانے حسن و حسین کے منہ میں نبی کی مقدس زبان جاتی ہے کے زبان کو دونوں چوس رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسین کے تعلق سے تمہاری زبان کیسے کھل رہی ہے حسین کو تم کیسے ہو کہ نے بغاوت کی تھی خدا کی قسم امام حسین نے بغاوت نہیں کی تھی اسلام کے چہرے پر کس کو فجور سے جو قالف لگائی جا رہی تھی حسین نے اپنے خون سے دھو دیا تھا اسلام کا چہرہ جو مستق کیا جا رہا تھا حسین نے اس کو اپنے خون کی رنگینی سے صاف کر دیا تھا اور مستقبل کے لوگوں کے لیے پیغام نشر ہو گیا تھا قتلے حسین اصل میں مرگ عزیب ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کی رونق دیکھنا چاہتے ہو حسین میں دیکھ لو اسلام کی بہار دیکھنا چاہتے ہو حسین میں دیکھ لو اسلام کی آبر دیکھنا چاہتے ہو اسلام میں دیکھ... حسین میں دیکھ لو اسلام کی عزت دیکھنا چاہتے ہو حسین میں دیکھ لو حسین نے اسلام کے بکار کو اپنی شہادت سے بچایا ہے اور نانا جان کی انگلی چوسی تھی حسین نے نانا کی انگلی کی آبر رکھی ہے نانا کی زبان حسین کے منہ میں ہے اس لیے نانا کی زبان کی پاسداری ہو رہی ہے وہ نانا کی زبان ہے خدا کی قسم کہ مصطفیٰ کی زبان رب کی زبان ہے رب رفتارہ اپنے محبوب کے لسان کو اپنا محبوب فرما رہا ہے اپنا لسان فرما رہا ہے تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ جس کو سب کن کی کنجی کا ہے وہ زیادہ جس کو سب کن کی کنجی کا ہے اس کی نافذ سب کو مت پہ لا کو سال لا کو سال بے بال نار سارا مذہبی اطلاع مس آلہ حضرت علامہ سبحانی اللہ قبلہ آپ آئیے ذرا دیکھیے اگر امام حسین کے تعلق سے اسی لیے تو سرکار غریب نماز کی طرف اس شیر کی نسبت کی جا رہی ہے سر داد نہ داد دست دردست دے یزید. سر دے دیا ہاتھ نہ یزید کے ہاتھ میں دیا آخر سر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاتھ نہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے امام حسین سے مطالبہ یہی تو تھا کہ حسین تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دو ایمان حسین وہ ہاتھ کیسے عزیب کے ہاتھ پر رکھ دیتے اس کا ہاتھ نہ ہاتھ ہے اس کا ہاتھ صحیح ہاتھ نہیں ہے امام حسین کا وہ ہاتھ ہے جو نانا کے ہاتھ میں رہا ہے اور نانا سے امام حسین نے بچپن میں بہت سارے وعدے کیے ہیں اس وعدے کو ضرور نبھانا ہے وہ ہاتھ کیسے دے دیتے تبھی تو کہا تھا یزید میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں سر داد یزید سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا حقاق کی بنا لائی حسین اس لیے کہ حضرت امام حسین لائی لاہ کی بنیاد ہے ادرت امام دین ہیں دینداروں کو پناہ دینے والے ہیں امام حسین شاہ ہیں بادشاہ ہیں حسین کو سمجھنا سب کے بس کی بات صحیح ہے حسین کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھو اور قرآن کو سمجھنا ہے تو امام حسین سے سمجھو نانا کی تحریک اور نانا کے مشن کو سمجھنا ہے تو امام حسین سے سمجھنا پڑے گا تعجب کا مقام ہوتا ہے پیارے یہ امام حسین پر تم سلاط نبی کے وسیلے سے بھیج رہے ہو اور امام حسین پر اعتراض بھی کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نوازوں سے پیار ہے تبھی تو آپ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان سے بوجھ رکھے گا اس سے میری لڑائی ہے حسن حسین سے جو عداوت رکھے گا اس سے میری عداوت ہے حسن حسین سے جو نفرت رکھے گا اس سے میں ہوں حسین کو جب تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے جو مجھے تکلیف دے رہا ہے وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہے اس کے لیے دردناک اذاب ہے اس کے لیے بڑا کٹھن عذاب ہے قربان جاؤ پیارے. ایک مسلمان کو کوئی ستا دے اور تکلیف دے دے تو اس کے لیے تمام وہ احادیث اور قرآن میں آئی ہوئی ہیں اور یہ تو مومنوں کے سردار ہیں یہ تو نواز رسول ہیں ان کو ستایا گیا تو کیا ان پر نہیں آئے گا ان کو ستایا گیا تو کیا انہیں جہنم کی تکلیف نہیں ہوگی ان کو ستایا گیا تو کیا وہ سرخرو رہیں گے نہیں نہیں دیکھ لو یہیں پر میں عرض کیے دیتا ہوں کبھی کبھی آج جب لوگ یزید اور حسین کا موازنہ کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہاں ہے اور حسین کا معاملہ کہاں ہے حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا کسی بچہ کو حسین نہیں کہا جا رہا تھا اور یزید سے پہلے تمام لوگوں کے نام یزید تھے لیکن یہی آپ ذرا فرق دیکھو اور ساری دنیا کے انسانوں کے مزاج کو دیکھو چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا غیر کلمہ پڑھنے والا ہو اسلام کا مخالف ہو اسلام کا موافق ہو پوری دنیا کی تاریخ چھان ڈالو کہ جب سے واقعی کربلا ہوا ہے دنیا کے کسی گوشہ میں کسی نے بھی اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں تاریخ کا کوئی حوالہ دو کہ کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہو جب سے واقعی کربلا ہوا یزید کی حمایت میں بولنے والے اپنی زبان کو سنبھالو اگر تمہیں بہت پیار ہے عزیب سے تو کل جب تمہارے گھر بچہ پیدا ہو اپنے بچے کا نام یہ رکھ دو محلے کے لوگ تھوک دیں گے تمہارے منہ پر کہ تمہیں یہی نام ملا تھا رکھنے کے لیے آخر کیوں عجیب کے نام پر بچے کا نام نہیں رکھا جاتا کیوں عزیب کے نام سے نفرت کی جاتی ہے نہ تم ہمیں دیتے نہ یوں فر ہم کرتے کھلتے راض سر بستہ نہ ہی رسوایا ہوتی اس لیے یزید کے نام پر یزید کوئی نہیں رکھ رہا ہے اپنے بچے کا نام کہ سب کو معلوم ہے کہ کربلا کی سرزمین پر نماز رسول پر جو کچھ ظلم و ستم ہوا تھا وہ سب یزید کے اشارے اور حکم سے ہوا تھا یزید دنیا کا اتنا فاسک اور ساجر اور ظالم انسان ہے اتنا کسی نے ظلم کسی نبی کے نمازے پر نہیں کیا ہے جتنا یزید نے کیا ہے اس لیے کوئی بھی دنیا کا انسان یزید کے نام ہمدردی نہیں رکھ رہا ہے جب یزید کے نام سے ہمدردی نہیں ہے تو اس کے کام سے کیا ہمدردی ہوگی کام ہر کے لیے نوازو تم یزید کی حمایت کر رہے ہو یزید سے اگر تمہیں بڑی محبت ہے تو اپنے بچوں کا نام یزید رکھا کرو سورا نہلے حق پہچان لیا کریں گے یزیدی تم ہو حسینی ہم ہیں یزید کی حمایت تم کرتے ہو تمہارا حسر یزید کے ساتھ ہو امام حسین کا نام ہم لیتے ہیں ہمارا حسر امام حسین کے ساتھ ہو بس یہی سے ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے گا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خام خاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے تبھی تو کہہ دیا کہ انسان کو بےدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین کون نہیں کہتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں کام نہیں بولتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں کون نہیں سنتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں خدا کی قسم کل بھی حسین ہمارے تھے آج بھی حسین ہمارے ہیں کل بھی حسین ہمارے کام آ رہے تھے آج بھی ہمارے کام آ رہے ہیں حسین کے نام کی برکت تو یہ ہے پیارے ایک حدیث کی روشنی نے سمجھاتا چلوں ایسا گار رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا کہ اپنے گناہوں کی بنیاد پر وہ جہنم کا حقدار ہوگا جب رب کا حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ فوراً جہنم کی طرف بھاگے گا رب رفتالہ کا ارشاد ہوگا جبریل اس کو روکو روک لیا جائے گا اس سے پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے کیا اس کا نام کسی عالم دین کے نام پر ہے کہ اسے بخش دیا جائے فیقول اللہ تو وہ کہے گا نہیں اگر تجبین فرمائے گا پھر اس کو روکو وہ جہنم کی طرف جانے لگے گا پھر اسے روک لیا جائے گا اچھا اس سے پوچھو کیا اس کا مکان کسی عالم کے مکان کے بغل میں تھا تو اسے بخش دوں فی عقول تو کہے گا نہیں اب پھر وہ جہنم کی طرف بڑھے گا تب تک رفتالہ فرمائے گا فرشتے سے روک لو اس میرے بندے کو اچھا اس سے پوچھو کیا ہی کسی کے عالم کے دسترخان پر کھانا کھایا تھا تو اس کی مسرت کر دی جائے لا تو وہ کہے گا نہیں رب تعلیم فرمائے گا اچھا اس, سے پوچھو کیا اس کا نام کسی عالم کے نام پر تھا تو بخش دیا جائے. اب ذرا رب کی بخشی ہے یا بخش اور مسیحت ملاحظہ کرو رب تعالیٰ اپنے بخشش اور اپنے کرم اور اپنے فضل کا ہیلا کس طرح سے مرتب فرما رہا ہے اگر یہ میرے بندے کا نام کسی عالم دین کا نام پر ہو تو بخش دیا جائے حالانکہ رب جانتا ہے مگر اس کی مسیحت ذرا دیکھو رب تالا بخشنے کا انداز کیا اپنے بندوں کو ایسا کر رہا ہے ذرا ملاحظہ کرو اسی سے میں بخش ہو رہی ہے تو جس کا نام امام حسین کے نام پر ہوگا بخش کیوں نہیں ہوگی جس کا نام امام حسین کے نام پر ہوگا مقرر حقدار کیوں نہیں ہوگا جس کا نام حسین کے نام پر ہوگا وہ کیوں نہیں بھلائیاں سمیٹے گا صحیح سرمایا نبی کونین نے کہ حسین سے محبت رکھنے والا جب تک توبا نصیب نہ ہو جائے مرے گا نہیں وہ مرے گا تو مومن ہو کر مرے گا اور جنت میں داخل ہوگا نبی کونین یہ ضمانت دے رہے ہیں اس طرح نام کی برکت ہوتی ہے آج آپ ذرا دیکھو یزید نام کا دنیا میں کوئی انسان نہیں ملے گا جب سے واقعی کربلا رونما ہوا ہے تمام قسم کے یزیدی ذہن و فکر رکھنے والے تو ہیں مگر وہ بھی اتنی چراط نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنا نام یزید رکھ لو یا اپنا تخلسی عزیز کر لو یا اپنے محلے کا نام ہی عزیب نگر رکھ لو یا اپنے ضلع کا نام ہی عزیب نگر رکھ لو نہ جا رہی ہے نہ محلہ کوئی بنایا جا رہا ہے نہ تو بچوں کا نام رکھا جا رہا ہے جس عزیب سے نفرت رفتالا نے اپنے بندوں کے دل میں اتنی ڈال دی ہے کہ ٹھیک ہے اچھا تم اپنے بچوں کا نام نہ نا یزید رکھنا مگر یزید نگر نام رکھ دو عزیز نگر کوئی شہر تم دنیا میں نہیں دکھا سکتے ہو کوئی محلہ ہی دکھا سکتے ہو جوراب کیا ہندوستان کا پلٹ کر دیکھ ڈالو جس بھارت میں آزاد ہو بھارت کو دیکھ ڈالو اس بھارت میں بھی کوئی محلہ نہیں ملے گا تو شہر پایا گیا مگر یزید کے نام پر نہیں پایا جا رہا ہے بند تو موجود ہے مگر یزید بند کہیں نہیں دیکھو گے بند تو پایا جا رہا ہے مگر یزید نگر کہیں نہیں پایا جا رہا ہے منہوس انسان کا نام ہے کہ نہ اس کی نسبت زمین کی طرف کی رہی ہے نہ کسی شہر کی طرف کی جا رہی ہے نہ کسی ضلع کی طرف کی جا رہی ہے نہ کسی صوبے کی طرف کی جا رہی ہے نہ کسی ملک کی طرف کی جا رہی ہے نہ انسانوں کی طرف کی جا رہی ہے نہ جانوروں کی طرف کی جا رہی ہے نہ پرندوں کی طرف کی جا رہی ہے لوگوں نے دشمنی میں یا محبت میں اپنے کتوں کا نام ہٹلر کو ضرور رکھ دیا ہے اپنے کتے کا نام کسی نہ کسی کے نام پر عدالت یا محبت میں تو ضرور رکھ دیا ہے مگر دنیا کا کوئی انسان اپنے کتے کو بھی نہیں کہہ رہا ہے اپنے دروازے پر رہنے والے کتے کو یزید کہنا گرارا نہیں کرتا نزید اتنے بڑے ملحوس انسان کا نام ہے نزید کی نسبت نہ جانوروں کی طرف کی جا رہی ہے نہ پرندوں کی طرف کی جا رہی ہے نہ انسانوں کی طرف کی جا رہی ہے یزید کی نسبت حسین سے کیا ہے اور امام حسین کے نام کی کرامت دیکھو کوئی عمام حسین پایا جا رہا ہے کوئی احمد حسین پایا جا رہا ہے کوئی سرور حسین پایا جا رہا ہے کوئی محمد حسین پایا جا رہا ہے کوئی, حسین, رہا ہے. کوئی حسین بخش پایا جا رہا ہے کا نام جہاں دیکھو وہی لیا جا رہا ہے حسین نگر پایا جا رہا ہے حسین گنج پایا جا رہا ہے पाया जा جا رہا ہے حسین کی نسبت زمین کی طرف بھی ہو رہی ہے انسانوں کی طرف بھی ہو رہی ہے جانوروں کی طرف بھی ہو رہی ہے اپنی نسبت جوڑنے کے لیے ہندوستان ہی نہیں ही नहीं کا سارا سارا محتاج ہے حسین نام کا نام नाम का हमारी حسین کی طرف ہو جائے تو तो ہمیں مل جائے زمین بول رہی ہے ہماری نسبت حسین کی طرف ہو جائے تو ہماری عزت بول رہا ہے کہ ہماری حسین کی طرف ہو جائے تو عزت بڑھ جائے انسان بول رہا ہے کہ ہماری حسین کی طرف ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے انسان کو بے تو ہو لینے اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین فصل حسین اصل میں مر گئے عزیب ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کو زندگی حسین نے دی ہے اسلام کو وقار حسین نے دیا ہے آج دنیا میں نہ حسین نام کے لوگوں کی کمی ہے نہ حسین کی کمی ہے اس لیے مسلمانوں میری گزارش یہی ہے حسین سے محبت رکھو نبی کونائن اپنے نمازوں سے محبت رکھتے تھے اور نبی کونائن سونگا کرتے تھے خدا کی قسم قربان جاؤ نبی پر اپنے جس نبی نے اپنے نمازوں کو اپنے کاندھے پر بیٹھایا ہو اور اپنی زلفوں کو پکڑوایا ہو جس نبی نے اپنی انگلی اپنے نمازوں کو چسا بھی ہو اور اپنی زبان اپنے نمازوں کے منہ میں ڈال دیا ہو کیا ان کی خوبی اور ان کے مرتبہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کتنی محبت ہے حسین کو اپنے نانا سے اور نانا کو کتنی محبت حسین سے اسی لیے تو فرماتے ہیں حسن حسین میرے جسم کے ٹکڑے ہیں حسن حسین میرے دونوں دو پھول ہیں حسن حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے حسن حسین کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آگاد فرما دیا ہے حسن و حسین کی اولادہ پر جہنم حرام ہے حسن حسین کی اولاد کب جہنم میں نہیں جائے گی تو حسن حسین سے جو محبت رکھے گا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا یہ رب کا انعام ہے حسن حسین پر نہ رب ایک رام ہے حسن حسین پر اس لیے حسین کو سمجھنا ہے تو محبت کیا آئینہ میں دیکھا کرو تب تمہیں حسین کا کردار اسلام کے کو بچانے لیے چمکا ہوا دکھائی دے گا دمکا ہوا دکھائی دے گا فرماتا ہے جل المت بتاف اے محبوب تم فرما دو اشاط اسلام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں ہاں اپنے کرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں کرابت امام حسن ہیں رسول کے قرابت دار حسین ہیں ان کی ماں حضرت فاطمہ ہیں ان کے مولا حضرت فاطمہ اللہ اللہ ایک بات رہ گئی ہے تو بتا دوں پیارے یہی وہ حضرت فاطمہ حسین کی ماں ماں تو ہیں ماں کے کردار سے بچوں کا کردار پہچانا جاتا ہے ماں کے وسولوں سے بچے کا وصول سامنے آتا ہے واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک بار ذہن کے میں اتار دوں کہ ماں کے کردار سے کیسے بچے کا کردار سامنے آ جاتا ہے اور دیکھو حضرت بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے بزرگ ہیں بہت بڑے ولیم ہے اپنی اس کمال استقبال کرتے ہیں امیر میرا لحاظ کرتے ہیں رب تعلی نے مجھے کتنی عزت دے دی ہے تب تک ماں نے کہا بیٹا بھائی عزیز یہ تمہارا کمال نہیں ہے یہ میرا کمال ہے آپ فرماتے ہیں امی جان تمہارا کمال کیسے ہے رات بھر میں شکت میں عبادتوں ریاض میں کرتا ہوں محنت سے حاصل کیا ہے ماں تمہارا کل کا کمال کیسے ہے توجد تو کی نماز پڑھ کر کے تجھے دودھ نہ پلاتی تو تیرے اندر یہ کمال کہاں سے پیدا ہوتا پتا یہ چلا کہ ماں کا اثر بیٹے پر مرتب ہوتا ہے ایک جگہ میں نے یہی عرض کر دیا تو ایک صاحب چلنا پڑے کہ سبحانی صاحب تو کہتے تھے کہ یزید نام کا کوئی دنیا میں نہیں ہے اور یہاں یزید کا نام لے رہے ہیں ہم نے کہا اس پاگل سے کہہ دو یہ یزید نام نہیں ہے ان کا نام با عزیب ہے بستان کے رہنے والے ہیں اور اصل نام ان کا ابن عیسیٰ ہے یزید اور با عزیب میں بڑا فرق ہوتا ہے اگر عزیز بستانی رحمت اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں خدا کی قسم کہ ایک مرتبہ محبوبیت کے جوش میں آئے تو فرماتے ہیں جو میرا نام محبت سے لے لے گا تعلیم فرمائے گا فرماتے بستانی سے جو محبت کرے گا توبہ کی توفیق مل جائے گی محبت کرو توقع توفیق نہیں ملے گی ولایت تو حسین کے چوکھر سے بچ رہی ہے انسان تو حسین کے گھر کی دولت ہے عظمت حسین کے گھر کی دولت ہے شوقت حسین کے گھر کی دولت ہے وہ تو حسین کے گھر کی دولت ہے اقتدار تو حسین کے گھر ڈیولپ ہے وہاں تو حسین کے گھر کی دولت ہے مشاقع اسلام حسین کے گھر کی دولت ہے جو, جو ماں Come oh on! نور باپ نور ماں نور اور ان تینوں کے آگن میں جو پھول کھلے حسن و حسین وہ نور اور ان کی اولادیں نور اور ان کو ماننے والے نور ان کو چاہیے والے نور ان کو منی سے محبت کرنے والوں کے لیے نور ہر مقام پر نور ہی نور ہے روشنی ہی روشنی ہے جس تنت گئے روشنی پھیلتی گئی جس طرف نگاہ اٹھ گئی روشنی آ گئی جس طرف نگاہ اٹھتی ہے اس طرف روشنی کی شائیں بکھر جاتی ہیں حسین کا نام کہاں نہیں ہے زمین پر حسین کا نام ہے آسمانوں پر حسین کا نام ہے حو میں حسین کا نام ہے دوستوں کی زبان پر حسین کا نام ہے دشمنوں کی زبان پر حسین کا نام ہے دریاؤں میں مچھلیاں حسین کی دہائی دے رہی ہیں سمندروں میں جانور حسین کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہیں حسین کے ذکر سے دنیا کا کوئی گوشا کوئی چاہ خالی نہیں ہے شاہست حسین بادشاہست حسین حسین شاہ ہیں اور حسین ہیں یہ کس طرح مختصر یہ حسین نواز رسول اللہ ہیں اور اس سے بھاری کوئی رسبت نہیں ہے وہ حضرت امام حسین ہیں امام حسن اور امام حسین سے محبت کے تعلق سے یہ چند جملے میں نے ارض کیے الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السيد المرسلين وعلى آله التاهرين وأصحابه المطاهرين وابنه الغوش العازم الجيلان محي الدين وأهل بيته يجمعين أم بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العزيم والفرقان الحميم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالقبر والسقلات إن الله مع الصابرين صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النزير والحمد لله رب العالمين دائٹ صد احترام علمائے اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدہ حضور رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پر انوار میں گرو شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی اللہ علا سید نام مولانا محمد اندنی بلکرم والا بارک وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا مجمہ حصول نجات کے لیے اور دور سے پڑھ لیجیے اللہ عماصل سید مولانا محمد الجود کرم والا و صلات و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج کئی نورانی جلسہ جس کی نسبت حضرت سلطان شہدا نواز رسول جگر گوشے بتول امام حسین رضی اللہ تعالیوں کی طرف ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں رب الز اپنے محبوب کے نواسوں کے صدقہ میں ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے آج کا یہ نورانی جلسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ طیبہ سے مکت المکرمہ روانگی یزید کی طرف سے بیت کا مطالبہ امام حسین کے چچیرے بھائی حضرت مسلم منقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفا روانگی شہادت آپ ان ساری باتوں کو ملاحظہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشار سماعت فرما لیجیے پھر بیان کا آغاز ہو محبت سے درو شریف سنا دیں اللہ عمار صلی سید مولانا محمد ان محدلی الکرم والا علی بارک وسلم سلاطوں وسلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے <زمتحد> موستفا کا آسانی کوئی دوسرا نہیں ہے سانی, میرے موستفا کا آسانی میرے موستفا کا آسانی کوئی دوست سرا نہیں ہے کسی ان چمن میں ایسا کسی ان چمن میں ایسا کوئی آئی نا نہیں ہے کسی ان چمن میں فا پر دلو جان لا چکا ہو یارا ہو اسے موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اسے موت زندگی سے اسے موت زندگی سے کوئی واستا نہیں ہے کسی ان جمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے رہبن بند دگی اتار پے غرور کرنے والوں رہبن بند دگی اتار غرور کرنے والوں رہے بندگی ہوتا پے غرور کرنے والو نامدین سے گزرے کوئی رات نہیں ہے نامدین سے گزرے نامدین سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے میرے موستفا کا سانی کوئی دوسرا نہیں ہے اور میرے شیر ان کی میری شاعری عبادت یہ باد شاعری باد مجھے بے نوانا سمجھو مجھے بے نوانا سمجھو میرے پاس کیا نہیں ہے مجھے بے نوانا سمجھو کسی انجمن میں ایسا کوئی آئی نہیں ہے اسے موت و زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے تمہیں سے مگ مجھے مانگنا ہے جو کو میں تمہیں سے مانگ لوگ مجھے دوسروں سے کوئی آسرا نہیں ہے مجھے دوسروں سے حق کوئی آسران نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا سانی میرے مصطفیٰ کا آسانی کوئی دو ہے لمیا نظیرو کافی تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سوے تجھ کو شہ دو در شریف اللہ صلی اللہ سید مولانا محمد المعدن الجود الجل وعلى والا علیہ و بارک سلام سلاۃ السلام علیہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ وسلم قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات ربطالہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا اجب الزین امن مسترین و صبر اے ایمان والے نماز اور صبر سے مدد مانگو یہ رب کا قرآن عظیم میں بیان ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں اور تاریخ عالم کو جھجھوڑ کر کے جائزہ لیں حقیقت کا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس اس طور پر نظر آتی ہے کہ اس و دس قبر وسلاد نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو نماز اور صبر دونوں پر عمل کر کے امام حسین نے قوم کو ایک پیغام دیا اور اس طور سے نانا کے امتیوں کے ذہن و فکر کو صاف کیا کہ کی ڈاکٹر اقبال کو بولنا پڑا اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے یک ضربی عد اللہ ایک سجدے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان ال ہیں پہلے شہید کے تعلق سے آپ چند باتیں اپنے ذہن و فکر میں رکھ لیں تاکہ آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو سمجھنے میں اور آپ کی شہادت پر حقیقت کی نظر ڈالنے میں غور و فکر کرنے میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے شہید اللہ اکبر اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہوتا ہے بڑا مقام ہوتا ہے شہید کے تعلق سے یہ ہے کہ جب شہید کو جنت میں رب تعالیٰ داخل فرمائے گا تو رب کا حکم ہوگا کہ میرے شہید بندے جنت میں تیرے ہر خواہش کی چیزیں موجود ہیں بندار کرے گا ہاں میرے پروردگار جنت میں میرے ہر خواہش کی چیزیں موجود ہیں رب کا حکم ہوگا کہ تجھے جنت میں بڑا لطف آتا ہے شہید درد کرے گا میرے مولا جنت کا لطف بے مثال تو ہے ہی لیکن الہ عالبین مجھے جو لطف آتا تھا دنیا میں کہ جب میں تیری راہ میں جنگ کرتا تھا اور تیری راہ میں جنگ کرتے ہوئے جب دشمن کی تلوار تیرے نام پر میری گردن پر چلی تھی تو اس وقت تیرے جلوے کے نظارے میں جو لطف مجھے ملا پرور دگار عالم وہ جنت میں نہیں ہے اللہ اکبر شہید کو شہادت کے وقت جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ لطف اس کو جنت میں احساس نہیں ہوگا اللہ اکبر شہید کا معاملہ یہ ہوگا کی شہید کے کی تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن میں مردہ کہنے کی ممانعت کر دی ہے روک دیا رب تعالیٰ نے کہ میرے شہید بندے کو مردہ نہ کہو شہید مردہ نہیں کہا جا سکتا ہے اور کہنے ہی کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن نے شہید کو مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ میرے شہید بندے کو مردہ گمان بھی نہ کرو شہادت کی کئی قسمیں ہیں ایک شہید حدیث شریف کی روشنی میں وہ بھی ہے کہ دیوار سے تب کر کے مر جائے شہید ہے پانی میں ڈوب کر کے مر جائے شہید ہے جل کر کے مر جائے شہید ہے اپنے وطن کی حفاظت کے تعلق سے اپنی جان دے دے شہید ہے اپنے مال و جائیداد کی حفاظت کے تعلق سے شہید ہو جائے شہید ہے بخار کی شدت میں انتقال کر جائے شہید ہے عورت بچے کی پیدائش کے معاملے میں انتقال کر جائے شہید ہے اس طرح کی شہادتوں کفر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کے ثواب کا معاملہ رکھا ہے آؤ ذرا دیکھو پیارے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مذاہب اسلام کتنا پاک مذہب ہے اور مذاہب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے اپ سوچتے ہوں گے کہ کی کیا شہادت کا درجہ ہمیں اسی وقت ملے گا جب ہم دشمن کے سامنے مذاہب اسلام کے تعلق سے اپنی گردن کٹا دیں کیا اسلام میں ہمیں شہادت اسی وقت نصیب ہوگا کہ جب ہماری کربل پر دشمن کی تلوار چل جائے ہمارے سینے پر قسم کی گولی لگ جائے اسلام مخالفوں میں مار ڈالے تب ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا پیارے یہ تو ہے ہی, ہی. کہ اس وقت بھی اپ کا شہادت کا درجہ ملے گا لیکن اور ذرا دیکھو اپ کو شہید کا ثواب اور درجہ کتنی اسانی کے ساتھ مذہب اسلام نے دے دیا ہے نبی کون ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے اور اسی عضو سے سوئے سو رات میں انتقال کر جائے تو اسے شہیدوں میں لکھا جاتا ہے اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے کہ آسانی سے آپ کو شہادت کا سبام مل گیا کہ آپ ازو کے ساتھ سونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں نبی فرماتے ہیں کہ ارضو کے ساتھ اگر سو گیا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا اسی رات تو وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا اس کو شہادت کا سبام ملے گا کتنی آسانی کے ساتھ آپ کو شہادت کا سباب مل رہا ہے ایک مرتبہ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو سے سوال ہوا نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم کتنے بار دن میں تو شریف پڑھنا چاہیے ہر دن تو سرکار آلہ حضرت برکت فرماتے ہیں کہ کم سے کم ہر دن سرکار پر سو مرتبہ درود شریف بھیج لینا چاہیے اس لیے کہ جو سو مرتبہ نبی پر بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھا کرو تو تمہیں شہادت کی موت ملے گی کر کے سویا کرو اگر مر گئے تو شہادت کا درجہ آپ کو ملے گا یہ بھی شہادت کا ثواب ہے آؤ آپ ذرا دیکھو مگر ایک شہید وہ بھی ہے میدان میں جاتے ہیں کے مخالفین کے سامنے ان کی جنگ ہوتی ہے تلواریں چلتی ہیں ان گولیاں لگتی ہیں مذہب اسلام کے قانون کے نشر و اشاد کے لیے اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دیتے ہیں ایک شہید وہ بھی ہیں ان کا درجہ بڑا عظیم الشان ہے بڑا افضل و ہے ایسے شہیدوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ وہ اسی اپنے خون اور کپڑے کی حالت میں قبر میں رکھ دیے جائیں گے اسی طرح سے دفن کر دیے جائیں گے شہید کا کپڑا نہیں اتارا جائے گا شہید کو حسن نہیں دیا جائے گا بڑا عظیم الشان مرتبہ شہید کا ہوتا ہے آپ ذرا غور فرمائیے شہید ہو گیا اس کی گردن کٹ گئی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ شہید ہو رہا ہے گردن کٹ رہی ہے مردانہ کہا جائے اس کا جسم ترپ کا ٹھنڈا ہو رہا ہے مردانہ کہا جائے اس کے ہاتھ پیر کٹ رہے ہیں مردہ نہ کہا جائے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں مردانہ کہا جائے اس کو آگ میں دیا جا رہا ہے مردانہ کہا جائے اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیا جا رہا ہے مردانہ کہا جائے اس کے جسم کی ہڈیاں ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں مردانہ کہا جائے نہیں نہیں اس پر مردہ کہنے کی بات تو الگ ہے مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہو قرآن نے پابندی لگا دی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شہید پر پابندی قرآن کی طرف سے لگی ہوئی ہے مردا گمان نہ کرو تو کیا نبی کو مردا گمان کیا جا سکتا ہے کیا نبی ان کو مردہ کہا جا سکتا ہے یا نبی کے تعلق سے مردہ ہونے کے لیے اور تم نے نبی کو مردہ کیسے قرار دے دیا ہے نبی کو مردہ کیسے کہہ دیا ہے اللہ تعالی کی مخلوقات میں عظیم دب تھا نبی اور رسولوں کا ہے رسولوں اور نبیوں سے افسل کوئی نہیں ہے شہید پر پابندی لگ رہی ہے تو نبی کولین کے تعلق سے کتنی پابندی ہوگی جب شہید کے تعلق سے اس طرح سوچو چیز پر پابندی لگ رہی ہے تو نبی کے تعلق سے کتنی پابندی ہوگی آ سن اسی لیے بریلی کے تاجدار پکار اٹھے کہ تو تو زندہ ہے تو زندہ ہے ہے واللہ واللہ اور میرے چشمے لمبی سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے شہید کا معاملہ اللہ اکبر شہید پنڈوں کی عظمتوں کا وقار شریعت اسلامیہ میں دیکھو شہید کی قبر سے خوشبو آتی رہتی ہے شہید چند منٹوں میں وہ عظیم مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ آدمی سوچتا رہ جائے تاریخ کا ورق سامنے رکھ کر کے آپ کے ذہن و فکر کو سہدائے کربلا کی عظمتوں کی طرف موڑ دینا چاہتا ہوں اب یہ کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کا حال تو یہ ہے کہ امام حسین تو سلطان ال شہبا ہیں امام حسین تو شہیدوں کے امام ہیں امام حسین تو شہیدوں کے سردار ہیں امام حسین تو شہیدوں کے سرخیل ہیں امام حسین کا رتبہ کیا ہوگا امام حسین رضی اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا آؤ دیکھو حضرت امام علی بقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں آپ وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں حضرت امیر معابیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسال ہوا وہ کے بعد جب عامریت کا ماحول سنبھالتے ہوئے اب نے دعوی کر دیا اور اس نے اپنی جب حکومت کی مضبوط کرنا چاہیے تو اس کے سامنے یہ شخصیتیں آ جاتی ہیں اس سب سے پہلے حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیب اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبدالرحمان ابن ابو بکر ان لوگوں سے بیت لی جائے اس لیے کہ اس دور میں یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہیں اس دور میں مسلمان عالم انہیں کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن اثر حسین علی کا اس لیے اسے سب سے پہلے مطالبہ کیا جائے اگر یزید کی حکومت کی جڑ کو مضبوط امام حسین نے کر دی تو پھر کسی کے اندر جو نہیں ہے کہ نماز سے رسول کی بات کا انکار کر سکے ان ساری وجوہات کے تحت یزید نے اپنا قاصب خط لکھ کر کے مدینہ کے گورنر کے پاس بھیج دیا اس وقت مدینہ شریف کے گورنر ولید تھے ولید کے پاس جب یزید کا کاصب خط لے کر کے آیا اور اس خط کو ولید نے پڑھا اس میں لکھا تھا حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن, عمر عبداللہ ابن عمر عباس ان سب سے میری بیعت لو اگر بیعت سے انکار کر رہے ہیں تو تمہیں پورا پورا حق دیا جاتا ہے تشدد کرو ان پر سختی کرو حضرت عبد الرحمان ابن ابو بکر صدیق صدیقی اللہ تعالیٰ نو کا سال ہو گیا تھا یہ لوگ رہ گئے تھے اب جب کاشف گورنر کے پاس حاضر ہوا خط گورنر نے پڑھا پڑھنے کے بعد اس نے غور و فکر کیا تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا چونکہ مدینہ شریف کا گورنر ولید محب اہل بیب تھا امام کریم کا احترام کرتا تھا ساداتے کرام کی قدر اس کے نگاہوں میں تھی. اس نے حضرت امام حسین کو شام کے وقت بارول دارالکمرت میں بلایا حضرت امام علی مقام تشریف لائے آپ نے بتایا کہ حضرت امیر مابیہ کا انتقال ہو گیا ہے حضرت امام علی مقام نے اس کیا کی یعنی ایات انا للہ وانا الیہ پر پڑھا اور اس کے بعد پھر گورنر مدینہ نے یزید کا خط پیش کر دیا حسین ابن علی یہ دیکھو اس نے اپنی بیت کا مطالبہ کیا ہے اور اس طرح کا تمغون ہے حضرت امام علی مقام دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد اپ نے خط دے دیا ارشاد فرمایا اس کا میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دوں اور یزید کی حکومت کو میں مضبوط کروں ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاصی اور فاجر ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ تاریخ نماز ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی کو خود حق ارادیت حاصل نہیں ہے بلکہ آمت المسلمین کا معاملہ ہے آمت المسلمین جس کو چاہیں گے اس کو مقرر کریں گے یہ تو یزید غازب ہے یہ تو غصب کرتا ہے یہ چھینتا ہے اس لیے غازب کو مائیں یہ قطن برداشت کروں گا کہ وہ مسلمانوں پر زبردستی امیر بنے حضرت تھا اس میں ولید کو اشارہ کیا کہ جب ختم لکھا ہوا ہے کی طرف سے کہ تم تشدد کر سکتے ہو تو اس سے بہترین موقع تمہارے لیے حسین ابن علی کے لیے نہیں آئے گا وہ چلے جا رہے ہیں اور نکل گئے تو پھر وہ کابوں میں تم نہیں ان کو کر سکتے ہو اتنا جیسے مروان نے کہا امام علی مقام پلٹ پڑے آپ نے مروان کو اور برا بھلا کہا حضرت امام علی مکام اپنے گھر تشریف لے آئے تھوڑی دیر تک غور و فکر کرتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد گھر والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اب لیے حالات خراب ہو چکے ہیں اب مدینہ شریف نے ہمارے دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف میں قیام کرنے کے بنیاد پر خون بہ جائیں اس لیے کہ ملکی اور سیاسی حالات بدل چکے ہیں امیر ماغیہ کا بیٹا یزید زبردستی تخت نشین ہو گیا ہے اور امریت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے وہ تاریخ نماز ہے ساجر ہے مسلمانوں کا حق چھینتا ہے اس لیے مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کی زباعت کروں اور یزید کو امیر تسلیم کر لوں اور اس کی حکومت کو حکومت اسلامیہ کرار دو نہیں ہو سکتا ہے اس لیے میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آج ہی رات مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکتل مکرمہ چلا جائے اتنا کہنا تھا کہ گھر کے افراد کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور اپنے رونے لگتی ہیں بچے رونے لگتے ہیں یہ کیا پلان بن رہا ہے مان لو میرا کہنا میں نہیں چاہتا ہوں کہ نانا کہ اس شہر میں خون بہے نانا اس شہر میں خون کی ندیاں بہیں حرمتی ہوں حسین یہ برداشت نہیں کر پائے گا مدینہ شریف چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے اس لیے کہ مدینہ طیبہ کی وہ زمین ہے اللہ پر کہ جس زمین آدمی مدینہ شریف کے چلا گیا تو جانے کی طبیعت کہاں مرد مومن کی چاہتی ہے حضرت عظیم البرکت کسی لیے تو فرماتے ہیں کہ مدینے کے خطے خدا مدینہ طیبہ ہے مدینہ چھوڑنے کی طبیعت کہاں چاہ رہی ہے مرد مومن مر جانا گوارا کرتا ہے مدینہ شریف نہ چھوٹے. رسول سے بور نہ ہو امام علی مقام فرماتے ہیں اے گھر بالو! یہ سب ساری بات ہے تو کہ کا شہر چھوڑنا دشوار ہے مگر یہ بھی تمہیں سوچ رہا ہوں کہ نہیں نانا کے شہر میں بے حرمتی نہ ہونے پائے حسین کی بنیاد پر خون نہ بہنے پائے حسین بے حرمتی کے لیے نہیں ہے نانا کے شہر اور دین کے وقار کے لیے حسین ہے نانا ابرو کی حفاظت کے لیے حسین ہے حسین کی عزت پر حرف نہ آنے پائے نانا کے دین پر داغ نہ لگنے پائے اے لوگوں تیار ہو جاؤ حضرت امام علی مقام تیاری کا حکم دے کر کے گھر والوں کو واپس آ جاتے ہیں سوچتے ہیں تھوڑی دیر تک اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام جنت البقی شریف میں اپنے ماں کے مزار اقدس پر جاتے ہیں جانے کے بعد اپنے ماں کے مزار پر سلام عرض کرتے کرتے ہیں اور سلام عرض کرنے کے بعد قبر شریف سے چمٹ جاتے ہیں آج تو حال یہ ہے مسلمانوں کہ مدینہ شریف سے قبرستان جنت الفکی میں آپ داخل ہو اگر آپ یہ چاہو کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ بنتے رسول اللہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی قبر انور کون ہے وہ بتانے والے صرف اشارے سے اتنا بتا سکتے ہیں یہی جو خالصہ زمین پڑی ہوئی ہے میری جو ریت کی شکل میں زمین ہے یہی فاطمت زہرا کی قبر انور ہے قبر کا نشان مٹا دیا مٹانے والوں نے گمبد کو توڑ دیا توڑنے والوں نے اگر حسین اپنے ماں کی قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں آنکھوں سے رہے ہیں حسین اب مدینہ طیبہ چھوڑ رہا ہے میں سلامر کرنے کے لیے آیا ہوں امی جان آپ غریبوں کو کھلا دیتی تھی خود روکھی رہ جاتی تھی اے میری ماں آپ کے دروازہ کوئی واپس نہیں नहीं تھا ماں آپ نے میں لیا ہے آپ نے اپنا دودھ میں جب پلایا ہے امی جان نانا کے شریعت کی حفاظت کے لیے حسین اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے امام علی مقام اپنے ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر کے رو رہے ہیں اور دعا مار رہے ہیں سلام عرض کر رہے ہیں آدرت خاتون جنت کی قبر انور کو لازا ہوتا ہے آواز آتی ہے میرے بیٹے جاؤ اپنے نانا کے دن کی حفاظت کے لیے جاؤ حسین صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہیں سبر آتا فرمائے حسین تمہارے سلام کو قبول کرتی ہوں اے حسین اس منظر کو تم یاد رکھنا اور صبر و شکر سے کام لینا جب تمہارے سامنے حسین تمہارا جان بیٹا شہید کیا جائے گا حسین تمہاری گود میں تمہارا چھ ماہ کا علی اثر شہید کیا جائے گا اے حسین اس وقت تمہاری ماں بہ ہوں گی اے بیٹا اجازت نہیں ہے ورنہ سات قبر سے نکل کر کے تمہیں آج ہی شہادت کا جوڑا پہنا دیتی اے بیٹا اگر قبر سے میں نکل ہوں تو نظام دنیا برہم برہم ہو جائے گا قیامت آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی اے حسین تمہاری پریات کو سن رہی ہو حسین تمہاری ماں تمہیں دیکھ رہی ہے حسین تمہاری ماں تم سے دور نہیں ہے حسین تمہارے ماں کی مدد تمہارے لیے ہر آن رہے گی اے حسین حسین کی ماں تم سے کہہ رہی ہے تمہاری مدد ہے حسین تمہارے باپ کی بھی تمہارے لیے مدد ہے اے حسین تمہارے نانا تمہارے انتظار کر رہے ہیں حسین گھبراؤ نہیں تمہیں شہادت کا جوڑا پہن کر کے نانا کی امتیوں کو دین کی حفاظت کے لیے وہ ڈر سے مگر مذہب اسلام کی آن پر آنچ نہیں آنے دے گا حسین بن جانی ہے حسین پیش کر دینی ہے اور قدم جب آگے بہائے تو بھائی کی قبر مل جاتی ہے امام حسن کے قبر انور پر کھڑے ہو کر کے سلام عرض کرتے ہیں اے بھائی. آپ کا وہی بھائی حسین ہے جو آپ کے ساتھ پر رہا کرتا تھا بھائی سے سلام عرض کرنے کے بعد ماموں خبر پر آئے ہیں حضرت ابراہیم کی قبریں انور ہے لپٹ جاتے ہی مامو آپ وہی تو ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں اور آپ اللہ کے حبیب کے گوت میں تھے تو نانا جان نے آپ کو رب کے حوالہ کر دیا تھا اور آپ کے بدلے میں مجھے رکھ لیا تھا اے نانا میرے مامو نانا سے اس وقت آپ میرے لیے سڑیا بنے تھے آج میں آپ کے لیے سڑیا بننے جا رہا ہوں آج وہی تکمیل میں کربلا کے میدان میں مجھ سے ہوگی مامو میرا سلام لے لو حضرت امام علی مقام اپنے ماموں کے قبر انور پر سلام عرض کر کے پھر اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں جنت البقی شریف سے نکلنے کے بعد جب گمبرد خزرا کی چھاؤں میں پہنچے رسول کونائن کے کے پہنچے سامنے نانا جان کی قبر انور ہے نانا کے قبر سے نوا سال لپڑ جاتا ہے وہ وقت کیسا رہا ہوگا وہ منظر کیسا رہا ہوگا یہی حسین ہیں جب نبی کی گود میں رہتے تھے یہی حسین ہیں آج اپنے سیدے سے نانا کے قبر انور کی مٹی لگائے ہوئے ہیں مسلمانوں قربان جاؤ اس منظر کا اس پہلے فان ہی کر سکتے ہیں اے اس کو پتا وہ وقت کیسا ہوگا اور سامنے جب میرے محبوب کا کروزا ہوگا جذبہ اس تساور سمر نانا کے قبر انور سے لپتے ہوئے ہیں اے نانا, حسین کا سلام لے لو اے نانا حسین کو دیکھ لو اپنی زیارت کرا دو اپنے بتاؤ آج جا علی اللہ کی قبروں پر جانے والوں کو بداتی کہہ رہے ہو اور روک رہے ہو میں یہ بات ارض کرتا ہوں ضرور کی قبریں اب کرام کی قبروں پر جایا جائے تو شریعت کی پابندی کے ساتھ جایا جائے شریعت کے بہمتی کے ساتھ نہ جایا جائے لیکن قبر کی بنیاد پر کسی کو مشرک نہ کہا جائے قبر کا بوسا لے, لے ان کی بنیاد پر کسی کو کافر نہ کہہ دیا جائے کیسے تمہاری زبان کھل جاتی ہے تو امام حسین رضی اللہ کی کی تاریخ مدینہ شریف سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے نانا کی قبر انور پر گئے ہیں کہ نہیں اپنے نانا کے قبر انور پر سلام کیا ہے کہ کی نہیں نانا کو مردہ سمجھ کر کے سلام کر رہے تھے کہ زندہ سمجھ کر سلام کر رہے تھے خدا کی قسم حسین کے نانا کا حال تو یہ ہے کہ میرے سرکار کو وسال فرمائے ہوئے تین دن دن دن ہوا تھا تجہین کا معاملہ طے کیے ہوئے میں تین دن ہوا ہے تشریف فرما سے صحابی آئے حضرت علی سے ملاقات ہو جاتی ہے امامی حسین کے بات سے سوال کر بیٹھتے ہیں مولا میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں آکا کہاں ہے تب تک حضرت علی کی نگاہیں بھیج جاتی ہیں رونے لگتے ہیں حضرت علی نے روتے ہوئے اشارہ فرمایا پوچھنے والے شاید تمہیں معلوم نہیں ہے یہ دیکھو جو خبر شریف دکھائی دے رہی ہے یہی تمہارے آکا کی خبریں الور میرے سرکار دنیا سے تشریف لے گئے اتنا سننا تھا کسی ہاتھ سے آنے والے صحابی چیخ مار کر روتے ہیں اور سرکار کی قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں اور خاک کے مقدس کو اپنے سر پر ڈالتے ہیں اور کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم کہاں جائیں اے میرے آقا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے ظلم کا اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر سلم کر بیٹھا یعنی بڑے بڑے گنا کر بیٹھا اور تمہاری بارگاہ میں مافی مانگنے کے لیے آئے تم معافی مانگتا ہوں اللہ تعالی آقا اب ہم کہاں جائیں اب ہمیں کہاں سے نجات کا پروانہ ملے گا وہ رو رو کر کے عرض کر رہے ہیں تب تک قبر ان سے آتی ہے نمبر سے جاتی ہے جاتے بک دیا گیا مقفرت کا پیغام دے دیا جاتا ہے جب ان کے لیے مقفرت کا پیغام قبر انور سے سنائی دے رہا ہے. تو کیا حسین کے لیے نقشہ نہیں پیش ہوا ہے کیا حسین کی شہادت کا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے کیا حسین کی بارگاہ میں فریاد پیش کی ہے تو نکل یہ کون نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے خدا کی قسم نبی سن رہے ہیں ارے لگنی تو سارے انتوں کی فریاد کو سن رہے ہیں تو لگنی اپنے قبر اپنے نمازے کی فریاد کیوں نہیں سنی ہے حسین کی فریاد کو نہیں سنا ہے کی فریاد بھی سن رہے ہیں ایمان حسین کے لیے سبر و شکر کی دعا بھی دے رہے ہیں حسین کا سلام بھی لے رہے ہیں حسین کو کامیابی کی بشارت بھی دے رہے ہیں حسین کو شہادت کی تجیت بھی بتا رہے ہیں ایمان حسین کو بھی دکھا رہے ہیں ایمان حسین کو کربلا کا سارا نقشہ دکھا رہے ہیں ایمان حسین کو سارا منظر دکھا رہے ہیں اس لیے حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب نبی اور کی فریاد کو سنتے ہیں تو یہ تو نمازے کی فریاد ہے پریا تم متی کرے حال دار میں تم متی حال ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو ممکن شرکو خبر نہ ہو خبر نہ ہو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے قبر انور سے لپتے ہوئے ہیں سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے لمبیا سامنے تشریف فرما ہے آقا کریم حضرت امام حسین کے چہرے اکتس پر اپنے دستے نفیت کو رکھ کر کے پھیرتے ہیں اور زنفوں میں انگلیاں لگا دیتے ہیں دیتے رخ سارے حسین کا پوسہ لیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کربلا کا سارا نقشہ حضرت امام حسین کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے ارشاد فرماتے ہیں حسین یہاں تمہارا جوان بیٹا شہید ہوگا حسین یہاں تمہارے خیمے لگائے جائیں گے حسین یہاں نناہ علی تمہارا شہزادہ شہید کیا آئے گا حسین یہ تمہاری قتلگاہ ہے حسین یہ خاک و خون لپٹنے کی جگہ ہے حسین اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے میرے دین کی حفاظت کے لیے حسین جا رہے ہو میرے دین کے نوکار کے لیے حسین تم جا رہے ہو صبر سے کام لینا حسین تمہارے سامنے فرات کا دریا ہوگا لیکن پانی کا قطرہ نہیں ملے گا حسین تمہیں رب کی طرف سے تو اتنا تصرف حاصل ہے کہ چاہو تو ہزاروں نہریں فرات جاری ہو جائیں لیکن حسین رب کو یہی منظور ہے کہ پانی کا ایک میں کامیاب ہو جاؤ انفراد کی نہر رہ میں لہریں پانی کی اٹھتی رہیں مگر حسین تم کامیاب ہو جاؤ تمہیں عظیم امتحان دینا ہے اس لیے تلقین کی جاتی ہے حسین سنو رب میں بیان فرماتا ہے ان اللہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حسین اس کی تصویر تمہیں کربلا میں بن جانا ہے حسین اس کی مثال بن کر کے پوری دنیا کے سامنے تمہیں بتا دینا ہے اس کابر کیسے ہوتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی مدد طرح سے ہوتی ہے اے حسین یہ سارا معاملہ تمہیں پیش کر دینا ہے نانا سے ان ساری باتوں کو لینے کے بعد امام عالی مقام کی آنکھ کھلتی ہے اپنے سینے کو سرکار کے قبر انور سے ہٹاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں میں بھی یہ کون ہے کہ مزار اکس کے, کے گرد وبار کو اپنے رخصار پر امامی حسین نے پھیرا ہے اور سلام کر کے الٹے قدم جب اپنے نانا جان کی بار گاہ سے واپس آ رہے ہیں تو آنکھیں برس رہے ہیں مسلمانوں آج ذرا حاجیوں کا انداز دیکھو کہ جب یہ زیارتیں روزے رسول اللہ سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے نماز کا حال کیا رہا ہوگا جو نانا کی گود میں پلے ہیں پڑھے ہیں, ہیں پرورش پائے ہیں نانا کے سینے اقدس پر پیار میں بیٹھتے تھے پشتے انور پر سرار ہوتے تھے زلفوں کو پکڑ لیا کرتے تھے پیار کے یہ سارے ماحول حضرت امام حسین کو یاد آ رہے ہیں ان سارے ماحول کو یاد یاد کر کر کے اور حوالہ دے کر کے اپنے نانا کی بارگاہ سے روتے ہوئے قدم آگے بڑھ رہے ہیں گھر پر حضرت امام آلی مقام آئے کی تیاری کے لیے میں کہہ گیا تھا محلے کی عورتیں جمع ہیں دروازے پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں بات چیت ہونے لگی بہت سارے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اے رسول اللہ کے شہزادے آپ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ ہم سب آپ کے ساتھ رہیں گے عزیب کا ظلم جب یہاں نہیں چلے گا آپ فرماتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ اس کا ظلم جب یہاں نہیں چلے گا لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے ظلم اور جبر کی بنیاد پر حکومت قائم کرے اور یہاں کسی کا خون بہ جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا ہوں اس لیے مجھے بہت شاخ مدینہ چھوڑنا مگر کچھ ایسی شریعت اور مجبوریاں ہیں اور محبت کے معاملات میں ایسی دشواریاں ہیں کہ میں مدینہ طیبہ سے جانے کے لیے اب مکمل ارادہ کر چکا ہوں حضرت امام علی مقام گھر کے اندر گئے دیکھا کہ عورتیں جمع ہیں عورتوں کو قبر و شکر کی تنقید کی اور سارے لوگوں کا سلام لیا یہ چھوٹا سا قافلہ گھر سے تازو سامان نکال چکا ہے رات کا تیسرا ہے حضرت امام علی مقام کی ایک بیٹی حضرت وہ بخار کے حالت میں تھی امام نے والدہ بھی, بھی جا رہی ہیں مجھے کیوں نہیں لے جایا جاتا ہے امام علی مقام فرماتے ہیں سوگرا بیٹی تم پہر جاؤ جب تمہارا بخار ختم ہوگا بہت سارے لوگ آتے جاتے رہیں گے تمہیں میں مکہ بلا لوں گا مدینہ ہی میں رہو بیٹی آپ اپنی شہزادی کو سبرو شکر کی تلقین دیتے ہیں سر پر دست شکست پھیرتے ہیں بیٹی کی آنکھیں پھینک جاتی ہیں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے بہزور آج تو ہاتھ ایسے آپ پھیر رہے ہیں جیسے جدائی کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے آپ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے اب ملاقات نہیں ہوگی اے اللہ میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں برور دہاروں دن نہ لانا میں اب اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھوں حضرت سو یہ کہہ کر کے دعا مار رہی ہے رقی بار گاہ ہمیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں مسلمان جہاں اپنے سینے پر Sí اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو لیکن کہ جب تمہارا بچہ پیار و محبت میں تمہارے لیے آنسو دے تو تمہارا کلیجا کیسا پسی جاتا ہے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ نہیں آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ نہیں یہ شہزادی ہیں حضرت سوہرا اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں تاپ رہی ہیں بخار کی شدت ہے تلسی کے دامن کو تھام لیتی ہیں امام عالی مکان سے حضرت زینب نے کہا بھائی جان سوہرا بےقرار ہے امام عالی مقام فرماتے ہیں بہن سوہرا کو بستر پر لے دو تسلی دے دو بیٹی جاؤ تم اپنے باپ کا چہرہ دو دیکھو گی بیٹی تمہارے باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے بیٹی میں تمہیں بلان ہوں گا, نہیں. حضرت سوہرا ٹھہر گئی یہ مختصر قاتل نکل پڑتا ہے گھر سے اور جب شہری رسول سے نکلتے ہیں یا سب نگاہیں روزے رسول کی طرف جا رہی ہے تو ہردا کی قسم روزے رسول کی جدائی مرد مومن سے پوچھو اعلی حضرت عظیم البرکت کسی لیے تو کہتے ہیں اے لوگ اور اے حاجیوں او تم سب کے سب کعبہ کی زیارت کر رہے ہو مگر کعبہ سے پوچھ لو اے کعبہ تو کس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے اور تو کس کا روزہ دیکھنا چاہتا ہے تو آواز آ رہی ہے کہ ہاجی او آؤ شاہن شاہ کا روزہ دیکھو حاجی ہو حصول ہے سب چ نگاہیں کام کرتی رہیں گا رسول کو دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے رہے مدینہ طیبہ نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے یہ منزل منزل طے کرتے راستہ چلے جا رہے ہیں مکہ والوں کو اطلاع ہو گئی ہے کہ نماز رسول امام حسین آ رہے ہیں مکہ میں مکہ میں پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر پہنچ چکے تھے اور دوسرے لوگ پہنچ چکے تھے ان لوگوں نے بتا دیا تھا کہ حسین ابن علی بھی آ جائیں گے وہ مدینہ میں نہیں ٹھہریں گے حالات خراب ہو چکے ہیں یہ کا سن بڑھنے والا ہے ننگا ناچ نچانے کے لیے مکہ کے لوگ شہزادے رسول کا استقبال کر رہے ہیں اور سارے لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبد ابن اباس یہ سب کے سب نکل آتے ہیں اور شاندار بال ہوتا ہے اپنے نانی کے گھر حضرت اگر کے حویلی میں سامان رکھا جاتا ہے نبی کونین کا مقدس مکان ہے لوگ کہہ جاتے ہیں امام علی مقام حرم شریف میں چلے گئے حرم شریف میں لوگوں کا جم گھٹا ہو گیا سارے لوگ آ کر کے زیارت کر رہے ہیں سلام عرض کر رہے ہیں مسلمانوں یہی امام حسین ہیں جو پچیس حج پیدل آئے تھے کرنے کے لیے یہی امام حسین ہیں آج حرم شریف میں امام حسین جلوہ افروز ہے مقدم مکرمہ اور نواز سے شہدا یعنی اسلام آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں نواز رسول آئے ہوئے ہی ہیں حسین ابن علی آئے ہوئے ہی ہیں پیر کا بوسہ لیا جا رہا ہے اپنے اپنے گھروں پر لے جانے میں برکت سمجھ رہے ہیں امام حسین کے گرد ایک ایکڑ لگ جاتی ہے رشت و ہدایت کا کام جاری ہے امام علی مقام کے سامنے سیاسی باتیں بھی آتی ہیں یہ ساری باتیں ہوتی ہو رہی کہ مکت المکرما میں بھی پیغام پہنچ جاتا ہے عزیت کے بیت کے لیے اس وقت مدینہ میں سہید بن امر مٹھا گورنر مدینہ طیبہ کا اس کے پاس قاصر آتا ہے عزید کا اور آنے کے بعد مطالبہ کرتا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے اور حسین ابن علی کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر اور فلا فلا ہیں ان سے بیعت لی جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ کوفہ سے مکرم مکرمہ میں امام علی مقام کے پاس کوفیوں کے خط بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ خط کیسے تھے کوفہ کے برستر بڑا اردا لوگ اور رئیس خط لکھ لکھ کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتے تھے اور اس کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ نواز رسول ہم سب کے منتظر ہیں ہمیں ایک فاصی تو کے ہاتھ میں ہاتھ نہ کیجئے اگر آج ایک فاجر کے ہاتھ میں ہم ایتے دیں گے تو قیامت میں آپ کی ذمہ داری ہوگی اس لیے نواز رسول آپ آ جائیں. ہم آپ کے ہاتھ پر قید کریں گے ہم یزید کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں مانتے ہمریجیت کو نہیں تسلیم کرتے ہیں ہم یزید کو غیر شرعی حکومت اس کی حکومت کو قرار دیتے ہیں ابن رسول اللہ آ جاؤ یہ کونین کے کہ شہزاد ایمان حسین آ جاؤ آ رہے ہیں خطوط 120 خط آئے آپ کی بارگاہ میں اور دوسری روایت ہے کہ ڈیڑھ سو خطوط آئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں جواب دو اگر ایک مرتبہ دو مرتبہ, دو مرتبہ تین مرتبہ کسی کی دعوت آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ مجبور ہو جاتے ہو سوچنے پر کہ اتنی بار یہ مجھے بلا رہا ہے ضرور چلنا چاہیے دل نہ ٹوٹے ڈیڑھ سو خطوط آئے ہیں اتنے قاصد آئے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں اور شرعی حاجت لے کر کے آئے ہیں دینی ضرورت کو لے کر کے آئے ہیں یا رسول اللہ کے شہداد دے. میرے کو ہاتھ میں نہ چھوڑو آپ چلے آؤ حضرت نے مشورہ دیا نہیں اس شہزاد رسول ہم آپ کو جانے کے لیے نہیں کہیں گے کوفہ نہ جائیے کوفہ کے لوگوں کے حالات سب کو معلوم ہے اور کب, بدل, کب بدل جاتے ہیں اور کیسے کیسے انداز سے بدل جاتے ہیں ساری تعریفیں آپ کے سامنے شہزاد رسول کو حال آپ کے باپ کے ساتھ درا دینا ہوا ہے ہم نہیں کہیں گے آپ کو جانے کے لیے حضرت امام مقام فرماتے ہیں, بتاؤ شہید گنجائش رہ گئی ہے کہ نہیں یہ لوگ اس طرح سے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں جب آپ کون دے گا حضرت امام نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا حضرت مسلم بن عقیل آئے ارد کرتے ہیں حضور حکم کیا ہے آپ فرماتے ہیں اے مسلم بن عطیل تم کوفا جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کوفا چلے جاؤ کوفا والوں کے حالات کو دیکھو اور ان کے ماحول کو دیکھو کے بعد اطلاع تو جس طرح سے حالات ہوں اس پر عمل کیا جائے اگر حالات اچھے ہوں اور باتیں ہم لوگوں کو چاہتے ہیں تو ہم چلے آئیں گے حضرت مسلم بن ہیں کہ بھائی کا حکم تھا کیسے انکار کیا جا سکتا میں نے سر تسلیم خم کر دیا میں نے عرض کیا حضور ٹھیک ہے جانے کے لیے کب حکم ہے آپ فرماتے ہیں جاؤ اتنے وقت ہی تیاری کر لو اور سنو کا سفیدہ پھیلنے سے پہلے پہلے رات کا کچھ حصہ راستے کا کچھ حصہ طے کر لو اگر مسلم بین نکیل آئے اور اپنے گھر تھوڑا سا سامان انتظام کرتے ہیں کی تیاری کرتے ہیں اور جب تیاری ہو گئی آئے حضرت امام علی مقام کو سلام کرنے کے لیے تو آپ کے پیچھے پیچھے دونوں آپ کے شہزادے بھی چلے آ رہے ہیں حضرت امام مسلم کہتے ہیں میرے بیٹو جاؤ گھر رہو میں جلد آ جاؤں گا تمہیں دقت اٹھانے کی ضرورت ہے سفر میں تم چل کر کے کیا کرو گے مگر دونوں بچے رونے لگتے ہیں حضور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہمیں ساتھ میں لیے چلیے امی تو نہیں ہے کہ جن کے دامن اور آچل سے مچل مچل کر کے ہم اپنے وقت کو گزارا کرتے ہیں آپ بھی ہمارے نگاہ کے سامنے سے ان دونوں کے شہزادوں, شہزادوں سے پوچھو انتقال ہو گیا ہے کی جدائی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں چل رہے ہیں تمہارا بھی دل, دل بہلے گا تمہیں بھی تسکین حاصل رہے گی لیتے جاؤ دونوں شہزادوں کو چنانچہ حضرت امام حسین کے کہنے پر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی لے لیا حضرت امام مسلم امک مکرما سے اوفا کی طرف ہو جاتے ہیں چند منزلیں چلتے ہیں دھوپ کی شدت بڑھ جاتی ہے تو کہیں کوئی درخت نظر آتا ہے ٹھہر جاتے ہیں رات میں کوئی قافلہ ملتا ہے تو تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ آرام کر لیتے ہیں اور صبح سویرے راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ادھر سوفا ملا پہنچ گئی کہ امام علی مقام کے بھائی مسلم بن نکیل آ رہے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے کوفہ کے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہوا بڑے ہی اہتمام اور وقار کے ساتھ کوفا کے لوگ باہر نکل آئے منزل منزل طے کرتے یہ حضرت امام مسلم حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی کوفہ کی سردرین پر پہنچ گئے کوفیوں نے بڑے زور شور کے ساتھ استقبال کیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا شہزادوں کو چوم رہے ہیں امام مسلم کے قدم کا بوسہ لے رہے ہیں سرداری کوفہ مختار سکتی کے گھر آپ کو اتارا گیا حضرت مسلم بناقیل ٹھہر گئے کوفہ کے لوگ حاضر ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کے قدم کو دھو کر کے وہ پانی اپنے اپنے گھروں میں لوگ چھلک رہے ہیں شہزادوں کے قدم کو دھو کر کے پانی پی رہے ہیں نماز رسول آئے ہوئے ہیں شہزادے رسول آئے ہوئے ہیں علی کے شہزادے آئے ہوئے ہیں حسین کے بھائی آئے ہوئے ہیں اتنی محبت کا اظہار کوفیوں نے دیکھا کہ لکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے کہ محبت کا یہ ماحول ہے مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد محبت کا وہی ماحول و حداوت اور دنیا کی محبت میں کس طرح سے بدل گیا ہے دنیا کس طرح سے مسلط ہوئی ہے ان کے سر پر بھوت بن کر کے ان کی کو تباہ پر بار کر دیا ہے کربلا کی سرزمین پر ایک طرف دین ہے اور دوسری دن طرف دنیا کی محبت ہے دنیا کی محمد اس کے ان کے سروں پر سوار ہو رہی ہے حسین رہے ہیں اے دنیا کی محبت میں فنا ہونے والوں رسول کے شہزادوں کا وقار سمجھو رسول کے نمازوں کی عزت سمجھو اسلام کا مزاج سمجھو آپ کو کہہ دینا پڑے گا کربلا کی سرزمین پر دین اور دنیا کا مقابلہ تھا دنیا کا کے ذہن پر مسلط ہو کر کے ان کے دین کی روشنی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا روشنیتا فرما رہے تھے راستے تھے حضرت عمل مسلم کو سردار کوفا مختار سختی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں تاریخ بتا رہی ہے کہ بارہ ہزار کوفی پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد آپ کے روایت ہے کہ نے بیعت کر لی تیسری روایت ہے کہ چالیس ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی چالیس ہزار لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر اس ہاتھ رکھا تھا کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں ہم آپ کے کہنے پر شریعت اسلامیہ کے پر چلیں گے ہم و فاجر کی اختلاف نہیں کریں گے یہ اہد پیمان کیا تھا جب یہ عزت و وقار دیکھا حضرت امام مسلم نے تو امام حسین کے پاس خط لکھا کہ حضور حالات اچھے ہیں اتنے اتنے لوگوں نے بیت کر لی ہے آپ کو تھا اطلاع قاصد خط لے کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ اطلاع یزید کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل حسین کے بھائی آئے ہیں۔ یزید نے اپنے مشیروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنا ہے تم لوگوں نے معاملات کیا ہو رہے ہیں ایک یہودی النسل سرجو نام کر کے وزیر تھا جو مصرع زیادہ دیا کرتا تھا یزید کو وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا امیر المومنین ہاں یہ سنا گیا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں اس لیے ضرور ان کی سرکوبی کی جائے۔ اور ان کو روکا جائے کوفا کے گورنر نے روکا نہیں سختی کے معذل کیا جائے ورنہ تو حکومت کی ہیٹ سے ایٹ بڑھ جائے گی دیواریں کھڑ جائیں گی یزید کو اس طرح سے مشورہ دینے والوں نے دیا یہ سب کو بلایا کہا کون ہے جو کوفا جائے گا گورنر بن کر کے اس وقت کوفہ کے گورنر ایک بہت ہی نیک طبیعت کے تھے اگر نعمان بن بشیر اللہ اللہ بڑی میں طبیعت کے یہ تھے انہوں نے حضرت امام مسلم کو چند خبریں پہنچائیں اس کے بعد خاموش ہو گئے یہ محب اہل بیب تھے اگر تین نومان بشیر رضی اللہ تعالیٰ محب اہل بیب تھے محبت کیا کرتے تھے زیادہ چھیڑ چھاڑ انہوں نے کچھ نہیں کی خاموش رہے نے مشورہ کرنے کے بعد کہا اچھا کون جائے گا وہاں کا گورنر بننے کے بعد کئی لوگ تیار ہوئے لیکن لوگوں نے مشورہ دیا اور اس کی بھی نگاہ گئی ابن زیاد کی طرح ابن زیاد شکیل القلب تھا سخت دل تھا اور بہت ہی عجیب خسلت کا انسان تھا بڑی سختی کیا کرتا تھا کسی معاملے میں طے ہوا کہ کو بھیجا جائے ابن زیاد کو گورنر بنا کر کے چنانچہ رومان بن بشیر کی معذور نامہ لکھا اور اس کو پورا اختیار لکھ کر کے دیا اور کوفہ کی طرف روانہ کر دیا یہ کوفہ کی طرف مقدر مکرمہ خط بھیجا تھا اور آپ کو خط ملا امام علی مقام بھی چلنے کے لیے تیاری کر چکے اب کوفیوں کو یہ پتا تھا کہ جلد امام علی مقام بھی آنے والے ہیں ادھر یہ ظالم اپنے چند کو لے کر کوفہ کی طرف قدم آگے بڑھایا جو راستہ مکہ شریف سے کوفہ میں آیا تھا اسی راستے سے ابلے زیاد کوفہ کی سرزمین میں رات وقت داخل ہوا جیسے گھو سواروں کو لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے اس کہ کوئی اطلاع تو تھی نہیں کہ ابلے رسول حسین شہزاد رسول آگئے گئے ہیں سارے لوگ استقبال کے لیے دوڑ پڑے لیکن مکمل اس کا جو گائڈ تھا اور راستے کی نشاندہی کر رہا تھا وہ کوفہ کے دار کی طرف قدم آگے بڑھاتا رہا جب دار قریب گئے جب اعلان ہوا کہ گورنر ہوا ہے تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور سارے لوگ لوگوں کا دل بیٹھ گیا یہ تو بڑا سخت انسان آ گیا ہے اب کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوگا یہ گورنر ہاؤس میں پہنچا حضرت نومان بن بشیر نے سیاسی تقاضے کی بنیاد پر اس کی دیکھ بھال کی اور خیتر و مدارات کے بعد جب بات چیت ہونے لگی سیاست اور ملکی اعتبار سے یزید کی کی تو انہوں نے مطالبہ کیا نہیں مان رہے ہیں, ہیں, ہیں کہ اس طرح کا لحاظ کرنا ہے تو عہدے سے ہٹے لیجئے آپ کو معذور نامہ دیا جاتا ہے آپ کو نکال دیا گیا عہدے سے نومان بن بشیر نے کاغذ کو لیا الحمد پڑھا دربار سے نکل گئے نعمان بن بشیر پری ہو گئے ابن زیاد بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے خبردار گیا تو اس کے بچوں کو قتل کیا جائے گا مکان کو آگ لگا دی جائے گی اس کی جائیدادوں کو لیا جائے گا حکومت کی طرف سے ہونا تھا کا نقشہ بدل گیا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ہو نماز کرنے کے لیے جامع مسجد میں گئے تھے جب آپ, سنتے ہیں تو آپ کا کلے جا دھگھک ہونے لگتا ہے آپ نے فرمایا مجھے اپنے اوپر رونا نہیں آ رہا ہے تم نے مجھے دھوکھا دے دیا میں نے اپنے بھائی حسین بن علی کو خت لکھ دیا میرے خط پر اتبار کرتے ہوئے میرے بھائی چل پائے گی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا امام کے اپنی سلام جب پھیرتے ہیں تو دیکھا کوئی پیچھے نہیں ہے مسجد کے دروازے سے نکلے نکل کر کے چلے آ رہے ہیں آپ ٹھہر جاتے ہیں سارے لوگوں کے دروازے بند ہیں ایک بڑھیا اور ہوئی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ہوں وہ اس نے دیکھا آپ نے پوچھ لیا کہ ماں صاحب کے دروازے تو بند ہیں تمہارا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے اس نے کہا میرا بیٹا حکومت کا کام کرتا ہے دیر میں آتا ہے اس لیے دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کون ہیں آپ نے سے کہا میں مسلم بنقیل ہوں تب تک حضرت مسلم بنقیل کا نام سن کر کے وہ بوڑھی اور رات آپ کو پناہ دے دیتی ہے آپ ٹھہر جاتے ہیں حضرت امام مسلم عبادت و ریاضت رات بھر کرتے رہتے ہیں ادھر حکومت کے حالات بدل گئے اپنے اپنے سارے آدمیوں کو لوگوں نے کھینچ لیا اور جب پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل فلاں کے گھر میں اس طرح سے ہیں تو سویرے سویرے اس گھر کو گھیر لیا جاتا ہے حکومت کے کارندے سپاہی آ کر کے تلواریں لے کر پہنچ جاتے ہیں حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اس کے گھر کو تلوار لے کر کے گھیرے ہوئے ہیں صرف مجھے مارنے کے لیے تو اللہ کا شیر دل بندہ یوں ہی اپنی جان کسی کے حوالے نہیں کر دیتا ہے حضرت مسلم بنقیل اپنی تلوار لے کر کے باہر نکلے مقابلہ شروع ہوا پیچھے سب ہٹ جاتے ہیں وقت آپ کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے لگے گورنر ہاؤس آپ نے گھروا لیا بیان کرتا ہے کہ مسلم بن ہے جب پہلی جنگ کوفہ میں ہوئی ہے اور نے ساتھ دے دیا تھا اس وقت اگر چاہتے تو مسلم کو دارول <سؤال> مارت کا ایک ایک پتھر اکڑوا کر پھینکوا دیتے اور وہی سوچ بھی شام تک چلی جاتی مگر مسیحت الہی کچھ اور ہے اگر تیمام مسلم چلے آئے اور آ کر کے ٹھہر گئے پھر اس کے بعد دوسرا روح بدلنا شروع کر دیا بکاؤ کل بھی لوگ تھے دین کے نام پر بکاؤ آج بھی لوگ ہیں دین کے نام پر دیکھ لیا تھا کی کہ کوسا کے لوگوں کو دولت کی ضرورت ہے اس لیے ان کے لوگوں کو خریدا جائے ان کے ان کے لوگوں کو خریدا جائے جو امام الناس میں اثر وسوخ رکھ رہے ہیں یہ مزاج یزید ملا ہے آج بھی لوگوں کو کہ اگر قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو قوم کے رہنما کو خرید لو اگر قوم کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو تو قوم کرنا نماو کا فائدہ کر لو قوم برباد ہو جائے گی یزیدیوں نے دیکھا ابن زیاد نے دیکھا کوفہ کے لوگ نکاؤ میں بڑے لوگوں کو خرید لیا اور سارے لوگوں کو کہا کہ اپنے متعلقین اور اثر رکھنے والوں کو منع کر دو مسلم بن عقیل کا کوئی ساتھ نہ دے گا چنانچہ روک دیا جاتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کا کوئی ساتھ نہیں دیا اگر دے رہا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو پھیر دیا گیا اور گھیرنے کے بعد سختی آپ پر گئی محمد ابن اساس چند سواروں کو لے کر کے آیا اور حضرت مسلم کو گھیرے میں لے لیتا ہے تلواریں چلتی ہیں ادرت امام مسلم کی سے آنسو بہ رہے ہیں. مدینہ طیبہ پر کون سی مصیبت آئی ہے تو میں جانتا ہوں یقین پر میرے خطر مکہ سے کوفا کی طرف چل پائیں گے ان کے ساتھ یہ ظالم کا سلوک کریں گے یہ حکومت اور اقتدار کی لالچ میں کس طرح سے دین کی آہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں ادرت امام مسلم ایسی تلوار ان محمد بھی پیچھے ہٹتا ہے اور گھیرنے کے بعد اپنے انڈر میں کر لیا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار نہیں دے رہے تھے اور محمد بن اشاعت چھین رہا تھا تلوار بڑی زبردستی کے ساتھ اس نے آپ کے ہاتھ سے تلوار آپ کہتے مجھے دیا تم نے کہا تھا مسلم بھی نقیل تمہاری تلوار نہیں لوں گا لی مسلم بھی نقیل تمہیں हम لے زیاد के سامنے جب لے گیا تو دو تاریخیں بتائی جا رہی ہیں ایک تاریخ تو یہ بتائی जा رہی ہے کے دروازے میں داخل ہوتے ہوتے ہی جب تو مسلم نقیل کو شہید کر دیا گیا تھا دوسری تاریخ بتائی جا رہی ہے ابن के सामने سامنے پیشی ہوئی से سے چور پریشانی پر تلوار لگ گئی ہے خون بہ ہے اے ماما شریف خون سے بھیگا ہوا ہے, سر پر تلوار لگ گئی ہے اور ریش مبارک سے خون کے کترے گر رہے ہیں پورا جسم لہ لان ہے مسلم بن عقیل ہو سامنے تب تک کسی نے کہا اے مسلم بن عقیل تم نے گورنر کو سلام نہیں کیا ہم سے مسلم فرماتے ہیں ظالم ظالم کو کیا سلام کرے گا ظالم یہ ہے میری جان کا دشمن ہے میری آبرو کا دشمن ہے اس کو میں ظالم سلام کروں گا چپ ہو تمیں ظالم کہتے ہو کہا تمہیں میں ہی ظالم نہیں کہتا ہوں تمہیں قیامت تک دنیا ظالم کہتی رہے گی تمہیں ظلم و ماحول کیا ہوگا جب تھی مجھ پر کیا ہے میں بلایا گیا تھا سوچا میں, میں خود نہیں آیا تھا ان لوگوں نے مجھے بلا کر کے اس طرح سے دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے مجھے دعوت دے کر کے اس طرح سے میرے اوپر تیری جانب سے ظلم کروایا ہے قیامت تک معاف نہ کیا جاؤ ابن زیاد کے سامنے جب یہ بیان دیا گیا زیاد لرس جاتا ہے کسی نے کہا کو کو گالی دو گا رسول ہیں. یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم کو ڈانٹا اور جلدو کہ لے جاؤ اس کو قلعہ کی دیوار پر اور اس کی گردن مار کر کے سر کو نیچے پھینک دو حضرت مام مسلم فرماتے ٹھہر جاؤ پہلے میری مان لے ایک بات تو یہ ہے ابن عشاست, تو سامنے جا میں وعدہ دفن کروا دینا ان تینوں باتوں کو تو اپنے ذمہ لے لے ابن عشاست بھی اپنے جماعہ امام مسلم کو قلعے کی دیوار پر لے جایا گیا امام حسین کے نام پر اس کو پہلا شہید ہے فصیل کی دیوار پر لے جا کر کے امام حسین کے نام پر شہید کیا جا رہا ہے اگر تمام مسلم نے مدینہ کی طرف روح کیا اور سلام ارد کیا نانا جاج اپنے اس بیٹے کے سلام کو قبول کر لو اے بھائی جان کلسوں نے دھوکھا دے دیا ہے اس کے بعد کلما پڑھتے ہیں تلوار دشمن کی چلی فضا میں بلند ہوئی سر جدا ہو گیا اناج اگر تمام مسلم کا شہید ہونا تھا کو نقشہ بدل گیا ہے گھروں میں کوحرام مت جاتا ہے شریف رو پڑتے ہیں بوہوں کی آہیں نکل آتی ہے یہ میرے مولا ان لوگوں کی حکومت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ان ہی لوگوں کی حکومت کے سے باز باز صحابہ کی پناہ مانگا کرتے تھے ایسے ہی لوگوں کے حکومت کے تعلق سے نبی کون نے خبر دی تھی اے پروردگار فرما کی سرزمین پر نما رسول پر ظلم ہو رہا ہے اس طرح سے ستایا جا رہا ہے مہمان بلا کر کے اور مہمان بنا کر کے حضرت امام مسلم شہید کے مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ابن عاصف نے دو ادا پورا کیا تھا ایک تو حضرت امام علی مکان کو خبر پہنچا دیا تھا اور دوسرے سات سو گرام پردہ بھی ادا کروا دیا تھا لیکن تیسری لاش یعنی جس میں پاک کے دفن کے سلسلے میں مختلف روایات ائیں ہیں کہ اپ کو فصیل کے پاس دفن کیا گیا یا میدان میں دفن کر دیا گیا یا کسی کے حوالے کر دیا گیا مختلف روایات ائیں ہیں حضرت امام مسلم شہید ہو گئے آپ کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد بیٹھا اپ گورنر ہاؤس میں تو باتیں ہونے لگی کسی نے کہہ دیا کہ گورنر مسلم کے ساتھ مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے فوراً گورنر نے منادی کروا دی کہ ندا دے دو پورے کوفا شہر میں کہ مسلم بین عقیل کے بچے جہاں ہوں وہ دارال عمارت گورنر ہاؤس میں لا کے پیش کیے جائیں کس خبر کا پھیلنا تھا کہ لوگ سہم گئے ڈر گئے حضرت امام مسلم کے دونوں بچے کادی سوری کے گھر تھے کادی شریح کے تھے انہوں نے ان سے بچوں کے تعلق سے تو ان کا دل ہل گیا دونوں بچے کازی سورے کے گھر سو رہے ہیں سات سال کی دونوں بچے سوئے کی, کی تاریخی میں رونے لگے زاروں کتار سبہنے لگے بچے اٹھ پڑے پوچھ پڑتے ہیں اے کیا بات ہے؟ اے چچا کون سی مصیبت آئی ہے انہوں نے دسک بچوں کے سر پر پھیرا ان بچوں نے کہا اس طرح سے سر پھیرنا کر ہے یتی ہو جانے کی اس طرح سے ہاتھ کا پھیرنا تو پتا چل رہا ہے کہ باپ نہیں رہے اتنا کہنا تھا کہ قاضی سرح کی آنکھیں بہ برسنے لگی روتے ہوئے گمبھیر ردی ہوئی آواز میں کہتے ہیں رسول اللہ کے تم ہو گئے ہو تمہارے باپ کے ساتھ کچھ بغا کیا شہید کر دیا گیا اتنا سننا تھا اناجوں کے تالے شہزادے دامن سے لپٹ چپٹ کرانے والے شہزادے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں اپنی پیشالی کو زمین پر مارنے لگتے ہیں میرے مولا میری ماں تو پہلے جدا ہو گئی مجھ سے میرے باپ کو بھی ظالم نے شہید کر دیا میرے مولا ہم نہیں جانتے تھے کہ راستے میں باپ کو ساتھ اس طرح مصیبت آئے گی وردہ صحیح کہہ رہے تھے موت مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چھوڑ کر کر کے کے مکہ نہ جاؤ اگر ہم مکہ چھوڑ کر کے نہ آئے ہوتے تو یہ مصیبت ہم کیوں دیکھتے لیکن میرے باپ جب نہیں رہے تو ہم ہی رہ کر کے کیا کریں گے دونوں بچے ہو رہے ہیں آپ ذرا اندازہ لگاؤ اگر کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو آپ کا دل کیسا ہو جائے گا لاکھ جاگاتے ہو مگر نگاہ پڑیں گے تو آپ کو بولنا پڑے گا ہر قسمتی بچے یقین ہو گئے ہیں نئی بچوں کی ماں ہے نا ان بچوں کا کوئی باپ ہے کس طرح سے آپ کا دل پتیجے گا یہ مسافر ہیں کو خاندان چھوٹا ہوا ہے اپنا شہر چھوٹا ہوا ہے اپنے بھائی بہن چھوٹے ہوئے ہیں اپنے رشتے دار چھوٹے ہوئے ہیں باپ کا دامن پر کیا گزری ہوگی رو رہے ہیں کازی سرح نے کہا میرے شہزادوں رو رہی تمہاری بھی جان کے دشمن لالے پڑے ہوئے ہیں ایسا کرو شہزادوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مدینہ منبرا روانہ کر چلے جاؤ اور تاکہ تمہاری جان بچ جائے ورنہ میرے لیے بھی خیر نہیں ہے اور تمہاری بھی جان کے دشمن ہو گئے ہیں کوچی وہ دونوں بچے خاموش رہتے ہیں کازی صاحب نے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو ایسا جو پیار کی قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے ان شہدادوں کو دے دو تم اور جب چاند نکل آئے کافلا کو دیکھو تو لے جا کر کے تم ملا دو اس کافلا میں یہ بچے چلے جائیں گے قافلہ والوں سے بتا دو گے تو ان کا لحاظ بھی کریں گے اگر میں ان کو لے کر کے جاتا ہوں کئی حکومت کے آدمیوں نے مجھے دیکھ لیا تو دقت ہو جائے گی اور تمہیں دیکھ لیا تو میں تمہیں چھڑا لوں گا کابی شریح نے اپنے بچے کے حوالے کر دیا <حیار> رہے ہیں کس طرح سے اپنے باپ کی شہادت سن کر کے یہ دونوں بچے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں قدم اٹھ نہیں رہے, رہے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تھوڑی دور چلنے کے بعد کافلا دکھائی دیتا ہے قاضی شریح کے بچے نے کہا وہ دیکھو شہزادوں کافلا ہے دوڑ کر کے مل جاؤ راستہ بتا دیا پیچھے ہو گئے وہ دونوں شہزادے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن کافلا نہیں مل رہا ہے آگے چل رہے ہیں کافلا نگاہوں سے غائب ہو گیا آگے چل رہے ہیں زمین طے نہیں ہو رہی ہے دونوں بچے رات بھر رہے جب سو کا زمین تھی جو کل والی ہے وہی زمین تھی جس زمین پر چلے ہیں. آئے قسمت کی لکھی ہوئی گرمی پڑ رہی تھی بنیاد کی کی پر تھوڑی دیر آگے بڑھے تو ایک چشمہ دکھائی دے رہا تھا اس پانی کے چشمہ پر دونوں شہزادے پہنچ گئے اور پانی پیا پانی پینے کے بعد رجوع کیا نماز کی رو رہے ہیں. روتے روتے ایک شہزائی نے دوسرے سے کہا ایسا کرو کہ چیڑ چھپ جاؤ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو بڑا دقت پیش آئے گا نے ہمیں دیکھ لیا چرانچ دونوں شہزادے وہیں چھپ جاتے ہیں اور چھپنے کے بعد ان کی تصویر پانی کی سطح پر دکھائی دے رہی ہے ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی اس نے دیکھا کہ پانی کی سطح پر دو بچوں کی تصویر دکھائی دے رہی ہے جب نگاہ اٹھا کر کے آگے دیکھا تو کھو میں دیکھتی کیا ہے دونوں شہزادے ہیں اور ادھر حضرت مسلم بن قیل رضی اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کے تعلق سے اعلان ہو گیا کہ تلاشے ان کو کسی طرف نکل گئے ہیں وہ شہر سے باہر نہ جانے پائے تلاشنے والے بھی آ گئے ہیں وہ لوڈی پانی بھرنے کے لیے آئی تھی, قریب جاتی ہے جانے کے بعد پوچھا بیٹو کون ہو سچے سے سچی بات بول گئے کہ ہم لانڈی دوڑی دوڑی اپنے مالکا محبہ بیب تھی خاتون جنت کا نام ہردم لیتی رہتی تھی نبی کے شہزادوں سے بڑا پیار تھا وہ عورت بھاگتی دوڑتی آئی اور دونوں شہزادوں کو لے لیا دونوں شہزادے چلنے سے تو سہم رہے تھے لیکن عورت نہیں مان رہی نہیں شاد چلو میرے گھر چلو عورت چلی جاتی ہے اور جب گھر لے کر کے دونوں شہزادوں کو پہنچتی ہے, ہے کپڑے بدل دیا, پلا دیا. سر پر اپنے ہاتھ کو سہلا رہی ہے ظلم زیادہ دن تک نہیں رہے گا تم علی کے شہزادے ہو ظلم کے نور ہو بات پیار دے رہی ہے دونوں شہزادوں کو عورت پیار دے کر کے گھر میں سلا دیتی ہے اس کا شوہر ہارس نام کر کے تھا اس سالم نے لیا تھا کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ مسلم کے دونوں شہزادے غائب ہو گئے ہیں جو لے کر کے دونوں کو آئے گا تو جانب سے اعلان ہوا ہے کہ مسلم کے دونوں شہزادے بھاگ گئے ہیں اگر مل جائے دونوں شہزادے تو با انعام ملے گا زندگی کا نقشہ بدل جائے گا تمہیں نہیں معلوم ہے تب تک, تک عورت کا کلیجا سہ گیا عورت کاپ گئی اس نے شم سمجھانا شروع کیا وہ علی کے فاطمہ کے نورے نظر ہیں رسول اللہ کے شہزادے ہیں یہ لوگ دنیا بنانے کے لیے رسول کے شہزادوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تم اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آنکھ میں برباد نہ کرو وہ کہتا ہے ناران ہے زندگی کا ناشا بدل جائے گا اگر کا ہمیں مل جائیں تو عورت ڈر رہی ہے کھلا پلا کر کے شوہر کو سلا دیتی ہے جس کمرے میں دونوں شہزادے تھے اس کمرے میں تالا لگا دیا رات کی تاریخی بڑھتی چلی گئی جب تیسرا پہر ہوا تو دونوں شہزادے اٹھ پڑے ایک دوسرے کو جگایا اور جگانے کے بعد رونے گے روتے روتے دوسرے سے ایک دوسرا بھائی کہہ رہا ہے نانا جان ابھی کہہ رہے تھے میں نے دیکھا ابا حضور سامنے کھڑے ہیں نانا جان پوچھتے ہیں مسلم بن دونوں شہزادوں کو کہاں چھوڑ رہے ہو اردو کرتے ہیں اے نانا جان ابھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد دونوں شہزادے آپ سے مل جائیں گے آکائے کریم کا چہرہ ہم نے دیکھا میرے سرکار کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے چھوٹا بھائی بول پا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے دونوں آپس میں باتیں کرتے دنیا چلا جانا رو رہے ہیں روتے روتے آواز بلند ہو جاتی ہے اور اپنی بیوی کو جگہوں کی بچے روتے ہوں گے سو جائے گی تو ایسا لگتا ہے میرے بغل کے کمرے میں دیکھا تالا لگا ہوا ہے توڑ دیا تال دروازہ کھولا تو دونوں شہزادے موجود ہیں مور کا چہرہ چمک رہا ہے مور کی بارش ہو رہی ہے شہزادے دیکھ کر کے کہن جاتے ہیں کہ رات کے تیسرے پہرے یہاں سے آ گیا ہے تم کون ہو پھر یہ بول پڑے ہم مسلم یتیم کے دونوں پر اپنے ہمارے گھر میں ان بچوں کو رکھے ہوئے ہیں اور میں دن بھر چل سرگردہ تھا پریشان تھا سویرے سویرے میں ان دونوں کا سر لے کر پیش کروں گا تو انعام کی بارش ہو جائے گی عورت کہتی ہے نہیں نہیں ان دونوں کے تعلق سے ایسی باتیں نہ سوچ برباد ہو جائے گی یہ مظلوم ہے یہ ساتما کے نظر ہے نہیں نہیں ہونے نہیں دوں گی میں اپنے سامنے وہ کسی طرح سے روکتی ہے है کا اجالا پھیلتا ہے تلوار سے مارتا ہے زخمی ہو جاتی ہے عورت کا سر پھٹ جاتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہے یہ ظالم دونوں بچوں کو گسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے پوچھ رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہو میں نے کون سا جرم تمہارا کیا ہے تم لوگوں نے قیامت اللہ اپنے مالا سے پروانہ دلا دیں گے آسمان کاپ رہا ہے سورج کی شائع رہی تھی پھیل رہی تھی مگر سورج کی کرنے مدن ہو رہی ہے مولا یہ کیا ہو رہا ہے پرو یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے پرست دیکھ لو یہ میری مصیبت ہے نہر فراپ لہریں لے رہا ہے اپنی تلوار کو بلند کیا تو بھائی بھائی کی آنکھوں میں آ ڈال کر کے اپنے دونوں آنکھوں کو شہزادہ بند کر لیتے ہیں تلوار بلند ہوتی ہے بڑا بھائی بول پاتا ہے پہلے گردن پر تلوار مار میں اپنی آنکھنے والا دیکھو دوسرے نے جسموں کو دریا میں ڈال دیا. سر کو اپنے ساتھ لے لیا اور لے کر کے دیوانے کتے کی طرح سے ہاتھتا کاپتا گورنر ہاؤس میں پہنچا کہا میں یہ یقین کے بچوں کا سر لایا ہوں دیکھو خدا کا انتقام کیسا ہوتا ہے خدا کے کترت کس طرح سے انتقام لیتی ہےٹا اس نے کہا مردو میں نے معاف کر, کر دیا جائے کہ ابھی میں بتاتا ہوں تجھے سدا کسی دی جاتی ہے اس ظالم کو لے جاؤ اور اس کے جسم کو گار دو زمین اس کی گردن کاٹ دو اور کتوں کو چھوڑ دو اس طرح سے دنیا بنانے کے لیے مسلم کے یتیموں کو شہید کیا تھا اس طرح سے ظالم سے ہارف گار دیا جاتا ہے اس میں سر پر دہی ڈال دی جاتا جاتا ہے چھوڑ دیے جاتے ہیں نوچ نوچ کر کے اسے مار ڈالتے ہیں تاپ کر کے مر رہا ہے مسلم کے شہزادے تو جنت میں گئے یہ سالم ظلم کی بنیاد پر جہنم کا راستہ لے لیتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ نہر فراغ کا پانی حسین نے کیوں نہیں پیا اور نہیں ملا میں میز کرتا ہوں وہ پیتے کیسے ان شہزادوں کا خون تیر رہا تھا مسلم کے شہزادوں کا جسم نہر فراغ میں تیرا ہے آل رسول کے حلق کے نیچے پانی کیسے حضرت مسلم کے یتیموں ہیں یتیم کو بلندی دے دی حضرت مسلم کے یتیموں نے یتیموں یتیمان کو وقار دے دیا حضرت مسلم کے یتیموں نے ہم نے فکر دے دیا کہ اگر اسلام کی آبرو کے خاطر یقینیت کے ماحول میں جان تمہیں دینا پڑے تو مسلم کی یتیموں کو یاد رکھ لینا ہم کو بننا ہے نشان رہے منظی دوستو ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارو کھو جائیں گے یہ کسے یتیف ابھی تمام ہے یہ کچھ بنا ہوا وہ آغاز تھا یہ محفل زندہ باد اللہ السلام علیکم معذت سامعین کرام شمالی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تقریباً پونے دو سو سالوں سے اب تک مسلسل مسلمانوں کی ملی و مذہبی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دے رہا ہے جب بھی ملت اسلامیہ کی طرف الحاد اور ظلم استعباد کے طوفان نے رخ کیا اس نے اپنے علم و عرفان اور عشق و ایمان کی سرمدی توانائیوں کو بروے کار لا اس کا رخ مور دیا اور ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جس میدان میں جب بھی جس چیز کی ضرورت آن پڑی بر وقت مہیا کیا ہے شاید وقت کی اسی نبازی اور جرات مندانہ اقدامات سے متاثر ہو کر متحدہ ہندوستان نے ایک زبان ہو کر مرکز اہل سنت بریلی شریف کا نعرہ بلند کیا کیوں اس مرکز کی رگوں میں امام احمد رضا کا علم و عرفان خون بن کر دوڑ رہا ہے وہ امام احمد رضا جنہوں نے نہایت ہی خلوص الحیت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی کامل رہنمائی کا بیڑا اٹھایا جن کی نسلوں نے مسلسل ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت و سیاحت کی اور آج بھی یہ سلسلہ ذری حضور تاج شریعہ کے ذریعے جاری وہ ساری ہے جو اس مرکز کی دوا میں مرکزیت کا ضامن ہے اسی مرکز کی مبارک وہ مسعود سرزمین پر گمبد رضا سے صرف سات کلو دور متھرا پور میں ارس رضوی کے حسین موقع پر چوبیس سفر المظفر چودہ سو اکیس ہجری بمطابق مطابق انتیس مئی دو ہزار عیسوی کو ملک کے نامر علماء کرام و مشائق اظام کی موجودگی میں آبرو مرکز حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان قادری اظہری مد اللہ العلی نے عظیم الشان سنی یونیورسٹی مرکز دراصت الاسلامیہ جامعت الرضا کا سنگ بنیاد رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرزمین بریلی شریف پر دین و سنیت کا ایک پرشکوہ قلعہ مارز وجود میں آ گیا جس کے ذریعے مستقبل قریب میں برپا ہونے والے تعلیمی انقلاب کی دھمک آج ہی سے محسوس کی جانے لگی ہے دراصل تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ مرکز اہل سنت میں مرکز کے شاع نشان ایک ایسا دینی تعلیمی قلعہ تعمیر کیا جاتا جس میں فرزندان اسلام کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز فکر کے مطابق ہوتی ایک طرف وہ اسلامی علوم سے آراستہ ہوتے تو دوسری طرف دنیاوی علوم کے ذریعے زمانے کے پیچ و خم کو شرعی نقطۂ نظر سے سلجھانے کے اہل ہوتے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند اپنی ظاہری زندگی میں کوششیں بھی کرتے رہے لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا یہ خواب آپ کے سچے جانشین حضور تاجر شریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری اظہری متضلہ العلی کے ہاتھوں پورا ہونا مقدر فرما دیا تھا چنانچہ اس کی تعبیر جامعۃ الرضا کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے جامت الرضا امام احمد رضا ٹرسٹ کے زیر اہتمام حضور تاجر شریعہ مدض اللہ العلی کی بابرکت سرپرستی و سربراہی اور شہزادہ گرامی حضرت مولانا محمد اسد رضا خان قادری مد العالی کی عمدہ نظامت میں بہترین انداز میں اپنا تعلیمی و تعمیری سفر طے کر رہا ہے ٹرسٹ ہی کے زیر اہتمام مرکزی دارالفتا مرکزی دارالخا اور شائعی کونسل آف انڈیا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہت خوبی انجام دے رہے ہیں جامعۃ الرضا کے تعمیری و تعلیمی منصوبے اس طرح ہیں نمبر ایک کلیت الشریعہ نمبر دو شعبۂ تقابل ادھیان نمبر 3۔ امام احمد رضا ریسرچ سینٹر نمبر چار اظہری لائبریری نمبر پانچ حامدی مسجد نمبر چھ پرائمری سیکنڈری ہائی اسکول نمبر سات تاج شریعہ کمرشیل کمپلیکس نمبر آٹھ البرکار آف سیٹ پریس نمبر نو رضا اسپتال نمبر دس اسٹاف کالونی نمبر گیارہ جیلانی گیسٹ ہاؤس مرکز کے یہ عظیم الشان مستقبل ساز منصوبے آپ کی امداد اور تعاون کے منتظر ہیں اپنے محبوب مرکز کے منصوبوں کو پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور اپنی ملی و مذہبی ذمہ داریوں سے دوش ہو جائیے جامع الرضا کے تعاون کے لیے شہزادہ حضور میاں حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مدی اللہ العالی سے رابطہ قائم کریں فون نمبر یہ ہے 9359103545 اس کے علاوہ آپ ان نمبروں پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں نائن تھری اور نائن ای میل کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے لیے ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے حضرت ایٹ حضرت ڈاٹ او آر جی حضرت کی سپیلنگ اس طرح ہے ایچ اے زیڈ آر اے ٹی سب اسمال لیٹر لیٹر اگر آپ چیک یا ڈرافٹ بنانا چاہیں تو اس نام سے بنائیں اختر رضا خان اسٹیٹ بینک آف انڈیا برانچ کتب خانہ بریلی خیال رہے کہ جامعت الرضا کے لیے سفیر بھیجنے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے لہذا جامعہ کا کوئی بھی نیا یا پرانا سفیر نہیں ہے اس لیے اگر کوئی شخص جامعت الرضا کے نام سے چندہ کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس کی رسید ضبط کر لیں اور فون کے ذریعے جامعہ کے ذمہ داران کو فوراً خبر کر دیں الحمد للہ الحمد للہ تو وسلامو آ سل مسلی ولی داہ واسحب ہل مقاہری منه الغوش العازم الجيل عن محي الدين وهل بيته أجمعين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القران العظيم الفرقان الحميم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ان بلحيا ولا لا تشعرون صدق الله البصير القدير صدہ رسبشیر نظیر وحمد للہ ولا ل صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر شامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین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 اللہ علی علا و شفیعنا و اناؤ و مولانا محمد محدن کرم والی وارک و سلم سلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور ضرور شریف پڑھ لیجیے اللہ عما صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد محدن الجود والکرم بارک وسلم سلاۃتے اسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات حسب معمول نعتے پا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجئے پھر بات آگے بڑھے جب ہنس جی دینا ب آس جد ن بار نظر آئے جب مس جد نبی کے مینار نظر آئے جب مس جد ن نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے طیبہ کی ہوا میں کعبے کے فضا کے جب گنبد خزرا کے بیوار نظر آئے یار <تصفح> سو <تصفح> <تصفح> <تصفح> سرکار کے پہلو دو یار نظر آئے سرکار کے پہلو میں سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے اللہ کن مت کے نظر آئے آسار نظر آئے گرو شریف اللہ صلی اللہ علیہ سید سیدنا مولانا محمد مادن الد الکرم والی باریک صلاح وسلم علیہ و رسول و اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وسلم قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگے عزیب ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ولا تقولوفی شبیل اللہ اموات بلح یاقوں ولا قلعہ تشور اور مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہو یہ رب تعالیٰ کا فرمانے عالی شان قرآن عظیم میں آج بھی ہزار منٹ شمس ہے اب آپ سوچیے کہ حضرت امام حسین ردی اللہ تعالیٰ انہوں سلطان ال شہدا ہیں سلطان ال شہدا ہونے میں حضرت امام حسین ردی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہا جاتا ہے اور سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ ردی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی سلطان ال کہا جاتا ہے مگر دونوں کے جنگ میں فرق ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جب میدان عہد میں شہید ہوئے تو مکمل کفر سے آپ کا ٹکرانا ہوا تھا کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی ناؤں کی شہادت ہوئی تو بظاہر لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کافی لوگ حج بھی کیے ہوئے تھے وہ اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ بھی تسلیم کر رہے تھے ایسی تلواریں کربلا میں چلی ہیں جن تلواروں کی چھاؤں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ ملا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور آپ کے دونوں بیٹوں کی شہادت ہو گئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکت المکرمہ کی سرزمین پر آپ کا خط پہنچ چکا تھا حضرت امام مسلم کے خط کے پانے کے بعد آپ نے مکمل تیاری کا حکم دے دیا اس وقت مکہ شریف میں تمام حجاج کرام آ رہے تھے آٹھویں ذی کی تاریخ تھی حضرت امام علی مقام نے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف اپنے آپ کو جانے کا اعلان فرما دیا آپ ذرا غور فرمائیے ساری دنیا کے مومنین آٹھ دل ہجا کو مینا کے میدان میں جمع ہوتے ہیں لیکن ساری دنیا کے مومنوں کا امام آج آٹھ تاریخ کو آٹھ دل ہجا کو مقت المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں پچیس حج پیدل کرنے والے حضرت امام علی مقام آج نفلی حج کو چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی سفر ملتوی رکھا جائے امام علی مقام فرماتے ہیں اتمان حجت میں کر چکا ہوں کون سی وجہ ہے کہ سفر کو ملتوی کر دوں صحابہ کرام کی جماعت آ گئی تابعین آ گئے مکہ کے بڑے بڑے سربراہ ادار لوگ آ گئے ان لوگوں نے کہا یا شہزادے رسول ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ آپ کوفہ جائیں اس لیے کہ کوفہ والوں کی غداریاں بڑی مشہور ہو چکی ہیں وہ آپ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت وقت آنے پر دے ہی نہیں پائیں گے ان کی سرست میں غداری ہے دنیا کو خریدنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ اللہ ابن زبیر یہ سب کے سب مشورہ دیتے ہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو آپ کے پاؤں تک کو پکڑ لیا شہزاد اور رسول مکانہ چھوڑیے مکہ اور مکہ کی گرد و نماز کے لوگ اتنے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے کہ سارا کام یہیں سے کیا جا سکتا ہے امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں نہیں میں نے جو نانا جان سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ مجھے نبھانا ہے میرے دوستوں میرے احبابوں جو اشارے اور جو پیغام مجھ کو میرے نانا کی طرف سے دین حق کی حفاظت کے تعلق سے ملے ہیں وہ حضرات کو نہیں معلوم ہے مجھے متروں کو میں جاؤں گا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مکمل تیاری کر لیتے ہیں تب تک آپ تیاری ہی کر رہے تھے کہ آپ کے دونوں بھانجے آ کر کے مدینہ طیبہ سے پہنچ جاتے ہیں پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن ابل تیار کے شاہزاد آئے ہیں ماموں کی خدمت میں گئے دونوں شہزادوں نے خط پیش کر دیا آپ کے بہنوں نے خط لکھا تھا جس کا مصحول یہ تھا تو میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ میں نے عامل مدینہ سے آپ کے تعلق سے امن و امان کی اجازت لے لی ہے ان قریب امن و امان کی تحریر آپ کی دارگاہی میں لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا میں نے سنا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے کوفا جا رہے ہیں اس لیے جب تک میں نہ پہنچوں آپ کو جانے کا ارادہ ملتوی رکھیں حضرت امام علی مقام خط کو پڑھنے کے بعد دعا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب چونکہ میں نے ارادہ کر لیا اس لیے میں کوفہ کا سفر جاری رکھوں گا حضرت امام علی مقام حرم شریف میں آئے دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں کھانے کعبہ کا طباف فرماتے ہیں حضر اسود کا بوسہ لیتے ہیں آنکھوں سے آنسو بیٹھ پڑتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں حضر اسود تجھ کو میرے نانا نے چوما تھا تو ساری دنیا تجھے چوم رہی ہے سارے مسلمان تجھے چوم رہے ہیں تو کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا ہے مگر حضرت اسود دیکھ مجھے بھی میرے نانا نے چوما تھا تجھ کو تو میرے نانا نے چوما قیامت تجھے لوگ چومتے رہیں گے اور میرے نانا نے مجھ کو چوا کلما پڑھنے والے ہی میرا استقبال تلواروں سے کریں گے چومنے کے بجائے میرے جسم پر گھوڑوں دبا دیں گے حضر اسود میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کعبہ تیری حفاظت کے لیے میرے نانا جان رات کی تاریخی میں نکلے تھے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے اور ارے کعبہ تیرے عمر کی حفاظت کے لیے میں بھی رات کی تاریخ میں نکل کر کوفہ کی طرف جا رہا ہوں اے کعبہ تیری عزت سلامت رہے تیرا وقار سلامت رہے حرم کی دیواروں تمہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں میرا سلام لے لے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈی جی پلکوں کی چھاؤں میں حرم شریف سے باہر آتے ہیں آنے کے بعد سواریاں تیار थी جانے کے के لوگ جانے کے के لوگ تیار تھے थे تو امام علی مقام سب کا جائزہ لیتے ہیں پہلے بہتے اتہار کا ایک مختصر قافلہ ہے حج کے ایام چل رہے ہیں لوگ کعبہ شریف کھچ کھچ کر کے چلے آ رہے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کعبہ سے اپنے پورے قافلہ کو روانہ ہونے کے لیے حکم دے دیتے ہیں مختصر قافلہ امام علی مقام کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جب تک حرم شریف کی دیواروں پر ہر کے میناروں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے امام علی مقام چلتے رہے پہلی منزل کعبہ سے چلنے کے بعد حضرت امام علی مقام کو سالبا کا مقام پڑا سالبا کے مقام پر آپ پہرے تو جو کوفہ میں ابن اثاث سے حضرت امام مسلم نے وعدہ لیا تھا کہ میرے بھائی کو خبر پہنچا دینا کہ کوفہ کی طرف نہ آئیں گے اس خبر کو لے کر کے کاصد حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں مقام سالبا میں پہنچ گیا پوچھا لوگوں سے کہ امام علی مقام کا خیمہ کون ہے کس خیمے میں آپ جلوا فروز آئے بتایا گیا امام علی مقام کا خیمہ یہ ہے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں قاصر حاضر ہوا حاضر ہونے کے بعد ارض کیا حضور میں آپ کے نام پیغام لے کر کے آیا ہوں آپ کے بھائی امام مسلم بنا پیر کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ان کے دونوں بچوں کو شہید کیا گیا ان کے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ ہانی ابن ارب کو بھی شہید کیا گیا ان کے ساتھ ساتھ مشکور داروغیر جیل کو بھی شہید کیا گیا امام عالی مقام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے آنکھ رونے لگتے ہیں بڑی مشکل سے دل پر قابو پانے کے بعد کہتے ہیں صحیح کیا کوفا والوں نے کہ اپنی وفاداری کے بجائے غداری کا سبوت میرے پہنچنے سے پہلے پہلے, پہلے پیش کر دیا امام علی مکان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں آنکھوں سے آنشو بہ رہے ہیں کئی مرد اکٹھا ہو گئے سارے لوگوں کے سامنے حضرت امام مسلم کی شہادت بیان کی جاتی ہے اور آپ کے دونوں شہزادوں کی شہادت بیان کرنے کے بعد سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں آنکھیں آنسو بہانے سے رک نہیں رہی ہیں امام مقام قابو پانے کے بعد اب جب کے پاس جاتے ہیں تو سامنے حضرت کی بچی پڑ گئی آج سے پہلے جب آپ ہم کو دیکھا کرتے تھے تو یہ نوعیت آپ کی نہیں ہوتی تھی اس طرح سے آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہتے تھے اس طرح سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کوئی بات تو نہیں ہے کوئی مصیبت تو ایسی نہیں آ گئی ہے اتنا سننا تھا امام ماں مالی مکان کی ہچکیاں بچ جاتی ہیں آنکھوں سے آنسو سامن بادوں کی طرح برس رہے ہیں شکت فرماتے ہی بیٹی. تو ہو گئی ہے. بچی تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. اتنا سننا تھا بچی چیخ پڑتی ہے بے ہوش ہو کر کے گر پڑتی ہے اس بچی کی ماں کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا باپ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو بچی پوچھ پڑتی ہے اے چچا ہمارے دونوں بھائیوں کا حال क्या हुआ है पता چلا کہ تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی بیٹی شہید کر دیا گیا اتنا سننا تھا اب بتاؤ اس بچی کا حال کیا ہوگا جس نے یہ سنا ہو میرے باپ کو دشمنوں نے شہید کیا میرے بھائی کو دشمنوں نے مار دیا ہے اس بچی کا حال کیا ہوگا بچی تو بے ہوش ہو جاتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ پڑھ کر کے بیٹی کو سبھال لیتی ہے عورتوں کے آنسو بہنے لگتے ہیں آسو رک نہیں رہے ہیں امام علی مقام میں تھوڑی دیر تک سوچا اور سوچنے کے بعد کہا میرے ساتھی اب تو کوفا والوں کی غداری کا ہو ہی چکا ہے اب کوفا والے ہمارا استقبال تلوار سے کریں گے اب کوفا والے ہمارا اختلاف ہر موڑ پر کریں گے اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری شاندار دعوتیں ہوں اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا استقبال ہو تمہارے پیر دھو کر کے پیے جائیں اب یہ نہیں ہوگا کہ تم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے کوفا والے پک چکے ہیں کوفا والے تیرے تلوار کی بارش کریں گے بجار نعرہ لگانے کے اے میرے میں ایک رائے پیش کرتا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے ابھی چند قدم ہم چلے ہیں جتنے لوگ ہیں سب واپس ہو جائیں یہ رائے کر لی جائے یہ کی کیا, کیا, کیا جائے اتنا سننا تھا کیا مسلم ہم بدلا لینے کے لیے ضرور وہاں تک جائیں گے چاہے ہمیں اپنے جان کی بازی لگا دینی پڑے ایک بھائی اور تھے وہ ڈوب کر کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا شہزادے رسول یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں لیے ضرور ہم ان کا بدلہ لیں گے حضرت امام مسلم کے بھائیوں کے اشار و قربانی کو سن کر امام علی مقام نے فرمایا میں تمہارے لیے تیار ہوں مگر اور دوسرے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں چھوڑ چھوڑ کر کے میرا ساتھ چلے جائیں اب ان کا با معاملہ ہوگا گمبھیر کوفا کی سرزمین پر تو کچھ بدبو بھی شامل ہو گئے تھے امام علی مقام کے ساتھ وہ لوگ صرف اس بنیاد پر شامل ہوئے تھے کہ ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں ہماری عزت بڑھ جائے گی ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں اور قاربہتال ہم ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ملیں گی لیکن جب مصیبتوں کا پیغام ان لوگوں نے سنا اور پریشانیوں کا معاملہ سامنے آیا امام مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو وہ واپس ہونے لگے اس کا دُکا کر کے چلے جاتے ہیں وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے وہی لوگ رہ گئے جو مدینہ سے چلے تھے وہی لوگ رہ گئے جو دانہ سارانے امام حسین ہیں وہی لوگ اپ کے ساتھ بچتے ہیں 72 نفوس قدسیا کا یہ قافلہ موجود ہے امام علی مقام مقام میں سے روانہ ہوتے ہیں بہت ہی کساں کساں قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں طبیعت تو بوجھل ہے مگر کوئی کشش ہے جو کھینچے لیے چلی جا رہی ہے کوئی معاملہ ہے جو آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کوئی ماحول ہے جس کی بنیاد پر قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں امام علی مقام ایک اشرف مقام پڑا وہاں پر پہنچے اور جب امام علی مقام وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو اطلاع مل جاتی ہے امام علی مقام ربی اللہ تعالیٰ کو بنا کیم کیم کے مقام پر مام مسلم کے ساتھ غداری کی گئی ہے وہاں بھی یہی اطلاع ملتی ہے مقام پر پہنچے تو آپ کو ایسا درخت دکھائی دے رہے ہیں بتانے والے نے بتایا نہیں اس راستے پر کھجوروں کے درخت نہیں ہیں وہ کچھ سوار لگ رہے ہیں جو ہماری طرف بھاگتے چلے آ رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے یقین ہو گیا کہ واقعی کچھ سوار چلے آ رہے ہیں آپ نے یہ بتاؤ کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو ان سواروں سے الگ ہو کر کے چلا جائے راستہ جاننے والے ایک صاحب اس میں موجود تھے انہوں نے کہا یا شہزاد رسول پہاڑ کی اس طرف سے چلا جائے تو وہاں پانی کا چشمہ بھی موجود ہے ہم وہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ان سواروں سے کوشیدہ بھی ہو سکتے ہیں چورانچ راستہ بدل دیا گیا حضرت پیمان حسین اپنے قافلے کی سواریوں کو تیز بہا دیتے ہیں اور جب جا کر کے اس پہاڑ کے پیچھے پہنچے تو اس کو کوہس و کہا جاتا ہے وہاں میدان میں آپ نے اپنے خیموں کو لگانے کے لیے حکم دے دیا پانی کا بڑا میٹھا چشمہ تھا اس پیمام عالی مقام کے ساتھ نے قبضہ کر لیا امام علی مقام کے سارے ساتھی ٹہر گئے لگا دیے جاتے ہیں پانی کے چشمے پر قبضہ ہو جاتا ہے وہ جو سواروں کا جتھا دیکھا گیا تھا وہ سواروں کا جتھا بھی پیچھے سے آ کر کے پہنچ جاتا ہے اس سواروں کے جتھے کا سردار حریبن عزیب ریا ہی تھا جو ایک ہزار لشکر لے کر کے آیا تھا اس کے لشکری بھی قریب میں ٹھہر جاتے ہیں امام علی مقام نے رضو کیا اور رضو کرنے کے بعد زور کی نماز پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ تب تک حریبن پہنچ جاتا ہے اس نے کہا ہوں. میں سرکار سے ملنا چاہتا ہوں ہو? ہو? ہو? عزیز ریائی نے کہا شہزاد رسول ہم کے فوجی ہیں مجھے سالار بنا کر کے بھیجا گیا ہے میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں اتنا سننا تھا امام علی مقام فرماتے ہیں اور تجھے ہوش ہے کہ نہیں ہے ار نے عرض کیا شہزادے رسول مجھے ہوش ہے مگر مجھ کو حکومت نے بھیجا ہے آپ فرماتے اور کیا تو مجھے گرفتار کر سکتا ہے خاموش ہو گئے امام علی مقام فرماتے ہیں اور مجھے تو گرفتار نہیں کر سکتا ہے امام علی مقام کے فرمانے پر ہر نے کہا یا شہزادے رسول میں آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا آقا کریم کے شہزادے امام حسین فرماتے ہیں اچھا ہر وزو کر اور نماز کی تیاری ہو رہی ہے نماز ادا کر لے ہر نے بھی وزو کیا آ, کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کے تعلق سے کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا تھا امام حسین مجبور تھے نادان دیکھ ایمان حسین کس طرح سے ایک ہزار لشکریوں کو پانی کی اجازت دے رہے ہیں ہر نے جب پوچھا تھا حضور ہمارا بھی پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ پہلے پانی پی لو بنا لو اور اپنے اپنے گھوڑوں کو پلا دو اونٹوں کو پلا دو اپنے مشکیزوں کو بھر لو پانی کے چشمے پر قبضہ امام حسین کا ہے کے چشمے پر قبضہ حسین کے ساتھیوں کا ہے کوئی دشمن اپنے دشمن کو پانی نہیں دیتا ہے مگر یہ حسین ہے جو اپنے دشمن کو پانی دے رہے ہیں یہ حسین جو اپنے کو پانی پلا رہے ہیں یہ حسین ہے جو انجام جانتے دنیا کو در سے حیات دے رہے ہیں دیکھو حسین کا کردار دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو حسین کا اشار دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو حسین کی محبت دیکھنی ہے خلق خدا کے ساتھ تو اس طرح سے دیکھو امام علی مقام روی اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے دیتے ہیں ہر کے ساتھیوں نے ازو کیا اور ازو کرنے کے بعد جب نماز کی تیاری ہو گئی تو امام علی مقام فرماتے ہیں اے ہر یہ بتا تو میرے ساتھ نماز پڑھے گا کہ اپنی فوج کی امامت تو کرے گا ہر نے کہا شہزاد آپ جیسا امام کون ہوگا آپ کے مام عالم ہے شہزادے رسول آپ کے مام میں ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کی اختدا میں نماز پڑھوں یا میں امام بنوں یا ہو نہیں سکتا ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا ایک لشکری ہر کے ساتھ تھا امام علی مقام کے پیچھے نماز کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسلمانوں بتاؤ پہلے عرفان اس نماز کا کیا نام دیں گے ایک ہزار لشکری نماز ادا کر رہے ہیں امام کے پیچھے امام علی مقام نماز ادا ہوتے ہیں تو خطبہ دیتے ہیں اور ارشاد سرماتے ہیں اے خدا کے بندو مجھ سے پھرو اور میرے حق کو پہچانو کیا بتاؤ اس وقت دنیا میں کسی نبی کا کوئی نواسا موجود ہے میرے علاوہ کیا بتاؤ کوئی ایسا ہے کہ جس کی ماں نبی کی بیٹی ہو کیا بتاؤ کوئی ایسا ہے جس کا باپ نبی کا داماد ہو علی کا شہزادہ ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں رسول کا نواسا ہوں تم میرے حق کو پہچانو کون نہیں میرے حق کو جانتا ہے اس لیے تم سب لوگ ایسی میری مرضی نہیں ہے کہ قیامت میں جب اپنے رب سے ملو تو میرے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہو نہیں نہیں بلکہ میری مرضی تو یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان میں تم اپنے رب سے ملو تو تمہارے دلوں میں اہل بیت اتحار کی محبت ہو تمہارے دلوں میں اہل بیت اتحر کا وقار ہویامت کا میدان میں رقت حضور پیش ہو تاکہ تمہیں نداب تک پروانہ مل جائے تاکہ تمہارے لیے بخش کا ذریعہ ہو جائے میرے حق کو پہچانو امام علی مقام تقریر فرماتے ہیں تقریر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں ہر بتا اب تیرا ارادہ کیا ہے ہر نے کہا شہزادے رسول ہم نے اپنے ارادے کی وضاحت کر دی ہے میں حکومت کی طرف سے مجبور ہوں میں آپ کو کتان نہیں جانے دوں گا امام علی مقام فرماتے ہیں ہر تیری ماں تج پر روئے ہر نے کہا ہے شہزادے رسول اگر آپ کے کسی بھی شہ نے جو جملہ کہا تو میں بتاتا کہ میں کون ہوں لیکن رسول آپ نے کہا آپ کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں خاتون جنمت ہے شہزاد نبی کی شہزادی ہیں. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں تو, تو خود سوچ کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا یا شہزاد رسول میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کون سی بات کہا دیکھیے ابن زیاد نے اپنے تمام چاسو کو پھیلا دیا ہے وہ قدم قدم پر ہماری رپورٹ رکھ رہے ہیں اس لیے ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ دن کے اجالے میں آپ ہمارے ساتھ راستہ اور جب رات کی آئی ترائے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دور اپنا خیمہ لگا لیں اور جب رات پڑ جائے ہمارے سپاہی سو جائیں تو آپ اٹھ کر کے جدھرات کی مرضی ہو آپ چلے جائیے جب پوچھے گا یہ ویڈ یا, یا اس کے تمام حوالی موالی تو میں کہہ دوں گا جو ان کے ساتھ بانوانی اسلام تھی ان کے ساتھ سیدانیاں تھی اس لیے انہوں نے ہم سے دور ہٹ کر کے سرما لگایا تھا میرے لیے بہانہ کا ایک موقع مل جائے گا امام علی مقام نے تھوڑی دیر تک غور و فکر کیا کہا ٹھیک ہے ہر تیری رائے مجھے جی یہ منظور ہے حضرت امام علی مقام ہر کے ساتھ میں رات بھر یہ دن بھر چلتے ہیں اور شام کو پڑا ہوا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے ٹہرے مقام ایک جنا جنازین مقام پڑتا ہے اس مقام پر حضرت امام علی مقام ٹھہر گئے جو بالکل کربلا سے قریب تھا وہ مقام امام علی مقام عظیب الجن کے پاس جب ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر رات گزارنے کا معاملہ آتا ہے تو ابن زیاد کا کاسد خط لے کر کے پہنچ گیا ہر کے پاس ہر نے اس خط کو دیکھا اس خط کا یہ مضمون تھا کہ ہو اگر تمہیں حسین ابن علی کہیں مل جائیں تو ان کے ساتھ رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے حسین ابن علی تمہیں ملائیں تو ان کو جلدی سے جلدی ابن زیاد کے پاس پیش کرو سختی کرنے پر تشدد کرو بہرحال ان کو گھیرے میں لے لو وہ کسی طرف سے جانے نہ پائیں اور بھی دوسرے راستوں سے ناکابندی کر دی گئی ہے ہو اور اس خط کو لے کر کے امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے حضور یہ ابھی ابھی کاسی خط لے کر کے ہے کوفا سے آپ نے خط کو دیکھا خط کو پڑنے کے بعد حل کو واپس کر دیا کا ہل تیرا ارادہ پھر کیا ہے اور کیا حضور جو میں نے ارادہ کر لیا وہ کر لیا ہے میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ آپ رات کی تاریکی میں نکل جائیں میں جباب دے دوں گا میری پوری ذمہ داری ہے اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائی گئی حضرت امام علی مقام نے اپنا خیمہ دور لگایا اور کا خیمہ دور تھا رات کی جب تاریکی بڑھی امام علی مقام نے اندازہ لگایا یہ سب کے سب سو گئے ہیں وہ اپنے سارے ساتھیوں کو جگاتے ہیں راستہ بدل دو چلو نکل چلو سارے لوگ راستہ بدل کر کے نکل رہے ہیں قدم چلتے رہے جب چاند کی چاندنی پھیل گئی اور مکمل اجالا میدان میں پھیلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں کسی سے ملاقات ہوئے گی پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے بتانے والے نے بتا دیا کہ اس گاؤں کا نام اور اس میدان کا نام میدان نئے ہے امام علی مقام پھیر جاتے ہیں یہی وہ میدان نئے ہے یہی وہ مقام ہے جس مقام کی نشان کہی مجھے کی گئی ہے اچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے تھوڑی دور قدم آگے تھے بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام مار کیا ہے آپ نے فرمایا شاید اسے کچھ اور بھی کہا جاتا ہو بتانے والے نے بتایا ہے یہ جگہ کربلا بھی کہلاتی ہے اتنا سننا تھا امام علی مقام فرماتے ہیں اپنی جانی پہچانی منزل پر آ گیا ہو مٹی کو اٹھا کر کے امام علی مقام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد زمین پر ڈال دیتے ہیں میدان کا سارا نقشہ دیکھتے ہیں امام علی مقام کو میدان کا جو نقشہ بتایا تھا آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ سامنے ہے میدان کی چوہدی جو بتائی گئی تھی وہ سامنے ہے جبکہ امام علی مقام تمام لوگوں سے فرماتے ہیں اپنے اپنے خیموں کو اب لگا دو اب تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے سارے لوگ خیمے لگا دیتے ہیں یہ تو محرم الحرام شریف کی تاریخ ہے جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین کا یہ مقدس بہتر رفو سے کدسیا کا قافلہ فروخش ہو جاتا ہے خیمے لگ جاتے ہیں کجاوے رکھ دیے جاتے ہیں سواریوں کو باندھ دیا جاتا ہے تو سواری کے ساتھ ہیں اور 40 لوگ تاطیادہ تھے یعنی پیدل تھے یہ مختصر قاتل میدان کربلا میں ٹھہر جاتا ہے. مقام ٹھہرتے ہیں, بناتے ہیں. حضرت علی اکبر کو اجازت ہوتی ہے اذان دو حضرت علی اکبر مستفہ کہلاتے تھے وہ اذان دے رہے ہیں اذان ہوتی ہے نماز فجر ادا کی جاتی ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ ہوا یہ تھوڑی تھوڑی دیر تک اپنے خیموں میں سب آرام کر لو رات بھر چلتے رہے ہو حضرت امام مسلم کیا قتل کا, کا معاملہ بھی لوگوں کو ستا رہا ان کے شہزادوں کی محبت بھی یاد آتی رہی آنسو بہتے رہے امام علی مقام نے اپنے غلام کو بھیجا تھا ابن مساح کو ان کے تعلق سے بے اطلاع مل چکی تھی کہ میرے غلام کو بھی یہودی میرے غلام کو بھی کوفیوں نے شہید کر دیا ہے میری محبت میں میرا غلام مارا گیا ہے امام علی مقام کے ہاتھ درہ کے لیے اٹھ گئے تھے ایک پرور دس بن مسہار میرے غلام کو قیامت کے میدان میں میرے سارا تھا اور جنت میں مجھے اور اس کو ایک جگہ رکھتا ایسا غلام ہے یہ امام حسین قیامت کے میدان میں اور قیامت سے لے کر کے جنت کے میدان میں دعا مار رہے ہیں جنت کے محل میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے دعا مار رہے ہیں اللہ اکبر ملازہ فرمائیے نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماسے کی دعا کسے مل جائے اس کی زندگی کی میراج ہو جائے نماسے کی دعا جس کو مل جائے اس کی زندگی میں چاند چاند لگ جائیں یہی یہ تو زندگی کی کامیابی ہے جس کے لیے نبی کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماسے کے مقدس ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں مسلمانوں امام علی مقام اپنے خیمے میں ہیں ادھر ہر کا معاملہ کیا ہوا بھی اپنے لشکریوں کو ابن زیاد میں امربن سعد کو بلایا یہ امربن سعد کون ہے تاریخ کے جھروکھے میں انہیں بھی آپ جان لیجیے ان کا نام امربن سعد اس لیے ہے یہ حضرت سعد بن وقاص ربی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اشئے مبشرانی سے ہیں دستہبیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت اطلاع فرما دی تھی اور حضرت سعید بن وقاس وہ ہیں کہ جمان عہد میں نبی پر تیر برسانے شروع کیے تھے تو حضرت نبی قانائن کی طرف سے تیر چلا رہے تھے اللہ کے حبیب اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر کے دیتے تھے اور کہتے تھے سعید بن بلوقاس تیر مارو دشمنوں ہاں حضرت آنے نہیں دیا باپ کا معاملہ رسول کے, کے ساتھ یہ ہے اور بیٹے کا معاملہ رسول کے شہزادے بائیس ہزار لشکر کے تیار ہو کپار سے لڑنے کے لیے ویلن کے کافی سے لڑنے کے لیے یہ جا رہے تھے تم ایک کام کرو کہ اپنے لشکر کرو مول دو کہا کدھر مول نہیں کا کربلا کی طرف چلے جاؤ پتا یہ چلا ہے کہ نما میں پہنچ چکے ہیں انہیں تو بہت روکا گیا تھا لیکن وہ میدانی نئے میں یزید کی برابر کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں اس لیے جاؤ پہلے ان کا کام تمام کر دو اس کے بعد پھر تم ان کاتروں سے لڑنے کے لیے جاؤ ان کاتروں سے لڑنے کے انعام میں اور فتح پانے کی بنیاد پر رے کی حکومت کی ذمہ داری اور کاغذات امربن صاحب کو سوپ دیے گئے تھے امردن سعد کاغذ لیے ہوئے تھا امردن سعد ابن سیاد جا جائے میں جانے کے لیے ہو وہ سے رسول ہے کہا تو پھر تم ایسا کرو کہ وہ پروانہ ہم کو دے دو وہ کاغذ ہمیں دو جو تمہیں رے کی حکومت ملنے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے عمر بن نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہی یعنی فرق سمجھ لو مسلمانوں ایک طرف دین ہے دوسری طرف دنیا ہے لوگ کربلا کے میدان میں کہتے ہیں کہ لڑائی کیسی ہوئی تھی میں کرتا چلوں دین اور دنیا کی لڑائی کربلا کے میدان میں ہے چبیتوں طبیعت کی جنگ کربلا کے میدان میں ہے نفس مطمئنہ اور نفس امارا کی جنگ کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان کی جنگ کو دیکھو دنیا کس طرح سے بندے بومن کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے دنیا کس طرح سے دین کے معاملے میں بندے مومن ہو? تو اس کو مفلس بنا دیتی ہے اگر وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو دنیا کس طرح سے اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے کربلا کے میدان میں پنڈا نے تلوار اٹھائی تھی نماش رسول کو نماشے رسول سمجھ کر کے نہیں ماں اللہ یہ سمجھ کر کے نہیں مارا تھا یہ زیادہ آبد و ذاہد ہے یہ سمجھ کر کے تیر نہیں بر تھا رسول ہیں یہ سمجھ کر کے تیر نہیں بسایا تھا شہزاد رسول ہے نہیں نہیں بلکہ صرف حسین کی طرح مزیدوں کے, کے تیر جو آ رہے تھے دنیا حاصل کرنے کے حسین کو قتل کر دو ہمیں حکومت مل جائے گی حسین کو قتل کرو ہماری دنیا وسیع ہو جائے گی حسین کے اوپر تیر بساؤ یہ حکومت میں اقتدار حاصل ہو جائے گا یہ دنیا ہے جو تباہ برباد کر رہی ہے اللہ کے حبیب اسی لیے اشارہ فرماتے ہیں کہ پیدا کیا ہے دنیا کی طرف رب نے رض رحمت نہیں کی ہے یہ دنیا وہ ہے پیاری اسی لیے تو آلہ حضرات عظیم البرکت فرماتے ہی اے اللہ کے بندو رضان ہر دم میں نیانا رضا نفس دو سو ہر دم میں نیانا تی بات آگے بڑھ جائے اللہم صلی اللہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں کو ہیں امرب نے ابن زیاد سے کہا اچھا ایک کام کرو تم مجھے آج رات بھر سوچنے کا موقع دے دو کا. آج رات بھر سوچنے کا موقع ٹھیک ہے تمہیں آج رات بھر سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے امرب نے سعد چلا گیا جب سوتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ سویرے سویرے امام علی مقام کے مقابلے میں جاؤں تو سزا ہوگی جہنم کی اور مقابلے میں نہیں جاتا ہوں تو رائے کی گورنری چھوٹ رہی ہے اگر ان کے مقابلے میں جاتا ہوں تو, دین تو ملے گا مگر دنیا چلی جائے گی اور ان کے مقابلے میں جاتا ہوں تو دین برباد ہوگا دنیا مل جائے گی آخر اس کا سے غالب آ گیا رحمانی طاقت اسے بتا رہی ہے دین اختیار کر لے دنیا چھوڑ دے امام حسین کی محبت اختیار کر لے حکومت کی لالچھو دے لیکن اس پر غالب آ جاتا ہے اور نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت ملنے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حکومت حسین ابن علی کے مقابلے میں چلوں گا رات گزر گئی جب ابن زیاد کے سامنے یہ پیش ہوا تو ابن زیاد نے کہا کیا سوچا تم نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جاؤں گا حسین ابن علی کے مقابلے میں کہا ٹھیک ہے بائیس ہزار کے لکھ کا لے کر کے تم جلدی سے جلدی روانہ ہو جاؤ مشیت الہی دیکھو. یہی بائی لشکر کفار کے مقابلے میں, میں جہاز کرتے تو شہادت کا درجہ ملتا کفتاروں کے, کے مقابلے میں تلواریں چلتی تو ان کے لیے شہادت کا جوڑا ہو جاتا نجات کا پروانہ مل جاتا مگر مسلمانوں مشیت اللہ ملاحدہ کرو اور دیکھو جو مکمل کفتاروں سے ٹکرانے جا تھے مکمل اسلام سے گئے جن کی تلواریں کاچروں کے گردن پر چلنے والی تھی وہ مکمل مومنوں کی گردنوں پر چل گئی ذرا دیکھو قدرت کے راز کو کون, جان سکتا ہے? قدرت کے کو کون پتا لگا سکتا ہے حضرت امام مقام تو کربلا میں کھے رہے ہیں بن نسع سے یہ باتیں ہوتی ہیں اور ہونے کے بعد بن نساد اپنے بائیس ہزار لشکریوں کو لے کر کے کے میدان کی طرف پر روانہ پر ہو گیا میدان کربلا میں جب یہ بائیس ہزار لشکریوں کو لے کر کے پہنچا اور ایک ہزار پہلے سے موجود ہیں سب مل جل جاتے ہیں سے مکمل بات چیت امرد نے کیا. رسول. ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے میں اور بھی فوج آ گئی ہے مگر اتنی فوج آنے کی ضرورت کیا ہے ہم تو صرف بہتر اپرادھ ہی ہیں اتنی فوج میدان میں اتری ہوئی ہے معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ ذا دیکھیے امام علی مقام پر موش رہو جو کچھ ہونے والا ہے وہ منظر آ جائے گا تھوڑی ایک آیا قاسب لشکری پہنچتا ہے اس نے کہا اس میں حسین ابن علی کون ہیں حضرت امام علی مقام کی طرف اشارہ کیا گیا حضرت امام علی مقام کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا ہمارے لشکر کے سردار امربن سعد آپ سے ملنا چاہتے ہیں حضرت امام علی مقام نے ملنے کی اجازت عطا فرما دی اب حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں امربن سعد کی پہلی ملاقات کربلا کی سرزمین پر ہو رہی ہے امربن سعد جب تو انہوں نے سلام کیا علی مقام تو امام علی مقام کے سامنے کھلے ہو گئے امام علی مقام نے فرمایا आओ خیمے کے اندر آؤ خیمے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان ابن سعد بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے ان ابن سعد نے کہا شہزادے رسول اپ جانتے ہیں حکومت نے مجھے بھیجا ہے میں اپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہو اپ اگر نہیں ہمارے ہاتھ اپ گرفتار ہوں گے تو ہمیں سختی کرنے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے حضرت علی مقام فرماتے ہیں ان ابن سعد تم تو میرے اخلاقات تمے حق کو پہچانتے ہو تم ایسا کرنے پر کیوں دلے ہوئے ہو امردن صاحب نے کہا شہزاد رسول چونکہ ہمیں حکومت میں حکمرانی کرنی ہے ہم حکومت کی بنیاد پر مجبور ہو گئے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ابن زیاد اور یزید ہمارے مکانات گروا دیں گے امام علی مقام فرماتے ہیں امردن ساتھ میں نئے مکانات بنوا دوں گا وہ عرض کرتا ہے ہمارے بال بچے ہم سے چھین لیے جائیں گے ان کے حفاظت و سیانت کی ذمہ داری امرد نے ساتھ میں لیتا ہوں اگر تو امام علی مکان فرماتے امریکن ساتھ تمہیں جو تو مجبوری آئیں گے. ان ساری مجب کی ذمہ داری ہمارے سر ہے لیکن تم ہمارے خون نے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے اپنی آپ کو برباد نہ کرو بن سوچ لو. امام آلی مقام فرماتے ہیں بن کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. بن نے سلام کیا اور کر کے چلے آئے لشکریوں نے کہا کیا معاملہ ہوا آپ امریک نے کہا کہ پھر بعد میں بتاؤں گا جب دوسری رات آتی ہے تو امرد پھر سرکار امام مقام کی بار میں آئے اور پھر وہی بات چیت ہوتی ہے یہ پھر واپس چلے گئے امریک سمجھ نہیں پا رہے ہیں اب میں کیا کروں کس طرح سے معاملہ ہمارے ساتھ پیش آئے گا امریکن صاحب کو پھر ایک بار دنیا نے دھوکہ دیا اس دھوکے میں امر ساتھ آ گیا وہ آپ کی تاریخی ہے امربن ساتھ آ کر کے پھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا اے شہزاد رسول اب ہم آپ پر سختی کرنے پر مجبور ہیں امام علی مقام نے فرمایا تم ساری باتیں بڑے غور و فکر کے بعد سوچ اور سمجھ لو امرستاب نے کہا آج میں ایک بات سمجھی ہے وہ مشورہ آپ کے سامنے کون سی بات کہا کہ آپ اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دیں اور تین باتیں وہ یہ ہیں کہ یا تو مجھے تم جانے دو حدود دو اسلامیہ میں میں کہیں بھی چلا جاؤں گا میں شام چلا جاؤں گا مکہ چلا جاؤں گا واپس کہیں چلا جاؤں گا اور یا تو پھر تم مجھے یزید کے پاس جانے دو اور یا تم پھر میرے خون سے تم اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو امربن شاہ نے کہا ٹھیک ان تینوں باتوں کو میں لکھ کر کے بھیجتا ہوں بیا آپ کے پاس امربن شاہ صبح صبح آنے کے بعد فوجیوں میں ایک تحریر تیار کی کہ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے میری مرضی سے جانے دو دوسری بات یہ ہے کہ حدود و اسلامیہ کے کسی بھی شہر میں میں چلا جاؤں میں مکہ چلا جاؤں میں شام چلا جاؤں یمن چلا جاؤں مجھے جہاں بھی جانے دو تم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا امربن سعد نے یزید کے پاس جانے کا معاملہ ابن زیاد کے پاس اس طرح سے لکھا کہ حسین ابن علی راضی ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے کو میں اس کی بیٹھ کر لوں گا سمجھ بوجھ کر کے اتنی بات ام ابن صاحب نے اپنی طرف سے لکھ لی تھی کہ تاکہ ابن زیاد کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور ابن زیاد اس طرح سے ہمارے سر سے یہ معاملہ ہٹا دے اس بات کو لے کر کے ام ابن صاحب نے اتنی غلط بات ختم دے دی تھی لیکن جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس وقت ابن زیاد کے پاس سمر کی روشن مردود موجود تھا وہی کوئی کچھ کہا اس اللہ اللہ کے ابیب نے شاپ فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کوڑی کتا اہل بیت کے خون میں اپنا موہ ڈو رہا ہے سمرزین روشن بیٹھا تھا جب ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ بھی نرم دل ہوا وہ بھی سوچنے لگا کہ معاملہ تو ٹھیک ہے کہ جب یزید عید کی بہت کرنے کے لیے حسین ابن علی تیار ہیں تو سر پر کا معاملہ لیا جائے اور اپنے سر پر یہ بوجھ کیوں لیا جائے ٹھیک ہے اجازت دے دی جائے لیکن فوراً سمرزین روشن بول پا اس نے کہا پھر کہ آپ کو کیا فائدہ آپ کو کیا سرخروئی حاصل ہوگی پہلے آپ اپنی اطاعت کروائیے حسین ابن علی سے تب آپ کے لیے کامیابی ہوگی حسین ابن علی تو یوں چاہتے ہیں عدید کے اس ہماری رائے نہیں ہے سمر نے کہا کیا کیا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ آج تین رات سے مسلسل ابن حسین ابن علی سے کربلا کے میدان میں رات کے وقت اونچا جا, جا کر کے مل رہا ہے اور ساز و باز کر لیا ہے اس لیے خطرہ ہے نے کہا سمر میں تمہیں پوری ذمہ داری دیتا ہوں کہ جا کر کے کہہ دو امرد نے ساتھ سے کہ جلدی جلدی اپنا کام تمام کرے اگر کام تمام نہیں کرتا ہے تو وہ رئے کا کاغذ جو حکومت بننے کے لیے اس کو دے دیا گیا ہے وہ کاغذ واپس کر دے اور اس کی پوری ذمہ داری تم لے لو سمر مردود یہ خط لے کر کے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا امرد نے ساتھ کو دیا امرد نے خط تمہارے نام میں لے کر کے آیا ہوں امرد نے جب خط کو پڑھا تو اب امریک کے ساتھ ایک ہی معاملہ رہ گیا تو کی حکومت کی لالت چھوڑ دیں اور یا تو امام حسین پر تیر چلائیں اپنے لشکریوں کو امام حسین پر چڑھنے کے لیے للکارے اور اجازت دیں امرب نس نے ایک رات اپنے لشکریوں سے پوچھا تھا میرے فوجیوں یہ بتاؤ کیا امام حسین کے خلاف تلوار اٹھائی جائے تو تاریخ گواہ ہے سارے لوگوں نے انکار کر دیا تھا اے امردنساد وہ نماز رسول ہیں شہزادے رسول ہیں ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہ سوچی جائیں مگر دیکھو دنیا کا بھوت ان کے سر پر کس طرح سے مسلط ہو رہا ہے چنانچے ساد میں اصر کا وقت تھا اپنے فوجیوں سے کہا کہ سارے لوگ اصر کی نماز ادا کر لو جلدی جلدی ادھر یہ لوگ اثر کی نماز ادا کر رہے ہیں ادھر امام حسین نے حضرت علی اکر کو اشارہ کیا اصر کی اذان دو مسلمانوں ادھر بھی اصر کی اذان ہو رہی ہے ادھر بھی اثر کی اذان ہو رہی ہے دونوں طرف نمازیں ہو رہی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا اس عصر کی نماز کو کون سی نماز قرار دی جائے ادھر بھی تو نماز پڑھی جا رہی ہے اور ادھر بھی تو نماز پڑھی جا رہی ہے ہے دونوں نمازوں کو سمجھاؤ ایک طرف نماز ادا کی جا رہی ہے مگر دنیا کی لالچ میں مقدس ہستی کو شہید کرنے کا پلان بھی بنایا جا رہا ہے روح نماز کے خلاف جنگ کرنے کی تحریک بھی چلائی جا رہی ہے نی دیکھو سمجھ میں نہیں آتا پہلے انسان اس نماز کا نام کیا رکھیں گے لاسلات وسطہ وہ بھی اصل کی نماز ہے نی دونوں طرف سے اصل کی نماز پڑھی جا رہی ہے اصل کی نماز جلدی سے پڑھنے کے بعد امرد نے ساتھ کے فوجی خیمے کی طرف بڑھے تب تک, تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو علمدار حسین تھے ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے آپ کہتے ہیں یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے لشکر ہماری طرف کیوں بڑھ رہی ہے فوجی ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں اشارہ ہوا جا کر کے پوچھو ظہیر بن قیم اور حضرت مسلم بن اوسجا حبیب حبیبن مظاہر یہ سب کے سب آگے بڑھے حضرت عباس آگے بڑھے اور ان فوجیوں سے سوال کرنا شروع کیا تم لوگ آگے کیوں بڑھ رہے ہو بات کیا ہے کس لیے آ رہے ہو کہا ہمارے سردار بن نے بھیجا ہے کہا بن نے بھیجا ہے کہاں ہاں کہا حملہ کرنے کے لیے اجازت دے دیا ہے کہاں ہاں کہا ایک کام کرو پہلے رک جاؤ میں اپنے امام سے پوچھ لو اگر مقام سے پوچھنے چلے آئے اور حبیب اب مظاہر مسلم بنو سجا اور ظہیر بن قیم بجلی سے باس ہونے لگی پوکیوں سے حضرت حبیب نے مزاحر کہتے ہیں اے تم رسول اللہ کے نواز سے کہا پہچانا ہو. تم حسین سے لڑنے کے لیے آئے ہو اپنی دنیا بنانے کے لیے تمہیں کچھ نہ دے گا ان ہو برباد ہو جاؤ گے یزید کے غیر اسلامی حکومت کو حسین کے خون کی پر اسلامی حکومت بنا سکتے ہو تمہارا مقصد پورا نہیں ہوگا حضرت زہیر بن قیم بھی للکار رہے ہیں تب تک ایک کوفی نے کہا اے زہیر بن قیم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ جب لینا تھا تو تم ان کی طرف سے تھے اور علی کی برامت کر رہے تھے حضرت ظہیر بن قیم نے کہا یہ صحیح ہے سیاسی موڑ پر میں حسین کے باپ کتاب نہیں تھا می رہا تھا اور راستے میں حسین ابن علی سے میری ملاقات ہوئی ہے میں نے ان کے تقبا کو دیکھا ہے میں نے ان کے زہد کو دیکھا ہے میں نے ان کی پارسائی کو دیکھا ہے میں نے ان کی اچھائی کو دیکھا ہے تو مجھے ایک طرفان یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک کافر کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے اس میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے بہت مال غنیمت ہم لوگوں کو ملا سلمان فارسی نے مال غنیمت تقسیم کرتے وقت فرمایا تھا کہ اس مال گنیمت سے وہ خوشی بہتر ہوگی کہ اگر کوئی حسین ابن علی کو پائے کہ وہ جہاز کے لیے جا رہے ہاں اور ان کا ساتھ دے دے تو اس ان خوشی بہتر ہوگی اور اس کو نجات کا پروانہ مل جائے گا اس لیے میں حسین ابن علی کا ساتھ دے رہا ہوں ان کے زہد و تحمہ اور ان کی پرہیزگاری کو میں نے دیکھا ہے میں اس میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں اللہ وقت پر یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ تب تک حضرت عباس باہر اور آنے کے بعد حضرت سپاہ رسول حضرت امام حسین آج کی رات عبادت کہہ رہے ہیں کہ یہ رات مجھے عبادت اللہ کے لیے دی جائے سبرے جو کچھ ان سب کو کرنا ہوگا کریں گے چران سے جا کر کے لوگوں نے بتایا کہ آج کی رات میں کچھ نہ کیا جائے امام حسین ابن علی نے یہ کہا ہے امرب صاحب نے مان لیا اور ماننے کے بعد کہا ٹھیک ہے سب کے سب واپس چلے آؤ سارے لوگ واپس چلے آئے باہر آ گئے اور اکراد حضرت عباس نے کہا جاؤ تم اپنے سپاہ کالا عمر بن سے کہہ دو کہ رسول حضرت امام حسین آج کی رات عبادت اللہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ رات مجھے عبادت الہی کے لیے دی جائے سویرے جو کچھ ان سب کو کرنا ہوگا کریں گے چران سے جا کر کے لوگوں نے بتایا کہ آج کی رات میں کچھ لگ کیا جائے امام حسین ابن علی نے یہ کہا ہے صاحب نے مان لیا اور ماننے کے بعد کہا ٹھیک ہے سب کے سب واپس چلے آؤ اور سارے لوگ واپس چلے آئے یزیدی فوجی اپنے اس میں ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو ایشا کی نماز ادا کرنے کے بعد نہیں آشورے کی رات تھی صبح دس محرم کی تاریخ آنے والی ہے وہ صبح صبح آنے والی ہے کہ جس دس محرم کو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی جس دس محرم کو حضرت انگریز کو بلند درجے ملے جس پس محرم کو اگر کوئی علیہ السلام کو توریت ملی جس دس محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار کو گلزار بنایا جس دس محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی ہے جس دس محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی ہے جس دس محرم کو اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کو پیدا فرمایا جس دس محرم کو رب تعالیٰ نے جنت دوزخ کو پیدا فرمایا جس دس محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو رب تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا جس دس محرم کو حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے مل جاتے ہیں جس دس محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے کوئے سے نکالے جاتے ہیں جس دس محرم کو خوشخبری حضرت یوسف علیہ السلام کے بہنوں کو مل رہی ہے بھائی کی سلامتی پر اسی دس محرم کو حضرت امام حسین کی بہن زینب کو مصیبت کی خبر ملنے والی ہے جس دس محرم کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سہوادے کو دیکھا تھا تو آنکھوں کی بینائی پلک تھی اسی دس محرم کو یہ رسول کے حلت پر خنجر چلے گا یہ کون ملاحظہ فرمائیں گے حضرت فاطمہ کو صدمہ ہوگا یہ تاریخ کے انہیں ہیں دس محرم کے بارے میں اور دس محرم ہی کو قیامت آئے گی دس محرم ہی کو حسر و نثر ہوگا آپ کا ملاحظہ فرمائیے دس محرم کی تاریخ صبح آنے والی ہے امام علی مقام اس رات کو لیتے ہیں تو عبادت کے لیے لے رہے ہیں اس رات میں فرصت طلب کر رہے ہیں تو عبادت کے لیے فرصت طلب کر رہے ہیں امام علی مقام عشا کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ارساد فرماتے ہیں جانتے ہو معاملہ کیا ہے اب تلواروں کے دیا علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے تب تک حضرت امام زین اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی شدت کی بات کی بات سن رہے تھے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد آپ ارساد فرماتے ہیں ابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو پرماتے ہم ہق پر ہیں ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوں گے ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر عمل کرے گا پھر ابا جان یہ پریشانیاں کیوں آپ بیان کر رہے ہیں اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو پرواتے پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ ہمیں شہادت کا جوڑا پہنایا جائے انہیں پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ دین نانا کے دین حق کی حفاظت کی جائے انہی اور پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ حق کا پرچم بلند ہو لوگ کہتے ہیں کہ فلا مار دیا گیا مغلوب ہو گیا نہیں نہیں مارنے اور مرنے سے غلبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دشمن جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد میں دشمن کو فیل کر دیا جائے غلبہ اس کو حاصل ہوتا ہے دشمن کا مقصد تھا خون حسین سے میں اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کر لوں حسین کا مقصد تھا خون بہ مگر غیر شرعی حکومت کو میں اپنے خون کی بنیاد پر شرعی حکومت کو شرعی حکومت نہیں بننے دوں گا حسین ہی کا مقصد کامیاب رہا بیٹا تلواریں تو ضرور چلیں گی گردنیں تو ضرور کٹ جائیں گی جسم تو ضرور تڑ گے مگر گلبہ ہمارا ہی ہوگا بیٹا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے کو حضرت امام تسلی دیتے ہیں اور تسلی دینے کے بعد سارے لوگوں سے کہتے ہیں ایک مشورہ میں دیتا ہوں سنو اب خیمے کی تنابیں ایک دوسرے کی تنابوں سے ملا دو اور خیمے اکٹھا کر لو اور خیموں کے قریب ایک گڑھا کھود دو تاکہ دوسرے طرف سے دشمن کے آنے کا معاملہ ختم ہو جائے اور اس گڑھے میں لکڑیاں سویرے سویرے ان لکڑیوں میں آگ لگا دو تاکہ پیچھے کے حصے سے ہمارے فیموں پر حملہ نہ کرائیں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے فیموں پر حملہ کر دیں گے یہ سید زادیوں کے چہروں سے چادروں کو چھین لیں گے لیکن رب ان کا حافظ و ناصر ہے میرے ساتھیوں تم ایسا کرو امامی مقام یہ پیغام دینے کے بعد اب آتے ہیں جہاں سید زادیاں تھیں جہاں اگر حسین کی بہن تھی حضرت امام حسین کی تھی. امام مقام آئے اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد شروع کیا حضرت امام علی مقام کی بہن حضرت زینب نے اپنے بھائی کے گلے کا بوسا لے لیا امام علی مقام نے اپنے بہن کی کلائی چوم لی تھوڑی دیر تک خاموشی رہی امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب ت نے میرے گلے کا بوسا کیوں لیا ارد کرتی ہیں بھائی جہان آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اے بھائی جان. ایک مرتبہ میں جب چھوٹی سی تھی امی کی میں بیٹھی ہوئی امی میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور آپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی دیکھتے ہی اما نے مجھ سے کہا کہ اے زینب یہ تیرے بھائی حسین ہیں جب حسین امتحان گاہ میں ہو تو زینب ان کا ساتھ نہ تو چھوڑنا زینب تیرا بھائی شہید کیا جائے گا زینب تو اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہے گی وعدہ کر لے میں نے امی سے وعدہ کیا تھا اے امی میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اے بھائی جان مجھے وہی وعدہ یاد آ رہا ہے مجھے علم ہے سویرے سویرے آپ کی گردن پر تلوار چلے گی دشمن آپ کی گردن پر تلوار پھیریں گے اس لیے میں نے گردن کا بوسا لیا ہے اسی لیے میں چوم رہی ہوں بھائی آپ نے میری کلائی کیوں چومی تھی امام علی مقام کہتے ہیں اے بہن. نے یہ بھی تو کہا تھا اسی وعدہ میں کہ تی حسین کا ساتھ دینا اور مجھ سے بھی وعدہ لیا تھا یہ حسین یہ تیری بہن ہے یہ ہر موڑ پر تیرا ساتھ دے گی اے حسین یہ زینب ہے یہ تیرے साथ و تیرے گی اپنے شہزادوں کی بھی قربانی تیرے قدموں پر پیش کر دے گی اے حسین یہ میری زینب ہے یہ اپنے بچوں کا خون بھی تیرے نانا جان کی ناموس کے نام بہا دے گی اے حسین یہ میری زینب ہے میری زینب کا خیال رکھنا میرے زینب کے مشوروں پر عمل کرنا بہن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سویرے جب میں نہ ہوں گا تو دشمن تمہارے ہاتھ میں زنجیریں ڈال دیں گے زنجیروں کی کڑیا میرے بہن کے ہاتھ میں ہوں کاش اس وقت حسین ہوتا تو ایک ایک کی تلوار تو جدا کرتا مگر یہ بہن جب تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی زنجیریں ڈالی جائیں گی بہن اور تمہارے سر کو تمہارا دوپکا چیلا جائے گا تو تمہارے بھائی کے جسموں پر گھوڑے دوڑ چکے ہوں گے ایک منظر دیکھ رہا ہوں بھائی اور بہن دونوں رو رہے ہیں دونوں کی بت رہی ہے رات رونے کے لیے بھی ہے عبادت کرنے کے لیے بھی ہے مسلمانوں ذرا امام حسین کے قتل کا فرق سمجھو اور دنیا کا معاملہ سمجھو یہ دنیا ہے جو تباہ کر رہی ہے دنیا جو آبرو لوٹ رہی ہے یہ دنیا جو آخرت کو برباد کر رہی ہے یہ دنیا جو خون حسین میں اپنے ہاتھ کو رنگ کر کے ان سب کی آقبت کو برباد کر دیا ہے دیکھو امام آلی مقام اور حضرت شہربانوں کو تسلی دے رہے ہیں اگر تو مرباب کو تسلی دے رہے ہیں لائلہ کو تسلی دے رہے ہیں سارے لوگوں کو تسلی دینے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے کیک لگاتے ہیں جیسے اونگاتی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نئے تشریف لائے ہیں نانا حضور تشریف لائے ہیں میرے زلفوں میں اپنی انگلیاں کر رہے ہیں. اور میرے چہرے پر اپنا ہاتھ کر کے میرے دعا ماغ رہے ہیں. اللہم حسینہ. آج رتا فرما دے نانا کا مقدس ہاتھ لگنا تھا نماز رسول کے چہرے پر کی دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں حسرتیں ٹوٹی ہوئی تھیں سب بڑھ جاتی ہیں دل گھبرا رہا تھا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے نبی ہاتھ چہرے رسول نواز رسول کے چہرے سے لگ گیا ہے نبی کون مانے حسین کے سینے مقدس پر اپنے دستانور کو پھیر دیا ہے خاتون جنت آ رہی ہیں بیٹے کو تسلی دے رہی ہیں علی کائنات آ رہے ہیں بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں حیدر کرار فرماتے ہیں اے حسین تم صبر و شکر سے کام لینا انرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حسین نظام کائنات برہم برہم ہو جاتا ورنہ میں وہ علی ہوں نکلنے کے بعد اے حسین میں بتا دیتا کہ حیدر کروار کسے کہتے ہیں بیٹا حسین میدان ہوتے پدر میں میری ہی تلوار چل رہی تھی تو غیب سے آواز آتی لا لاپتہ اللہ علی لا سیف علّہ ذوالفکار علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے جیسی کوئی تلوار نہیں ہے بیٹا مجھے کو کہا جاتا تھا کہ شاہے ازدا شیر ازدا شاہے مردہ شیر ازدا کو لاپتہ اللہ علی لا سہف اللہ ذوالفکار اے بیٹا نکلنے کی اجازت نہیں ہے نظام کائنات ہم ہو جائے گا وہاں کربلا کی ریت کو علی اٹ پلٹ لگ کر کے رکھ دیتا بیٹا مگر رب کو منظور نہیں ہے رب کو منظور یہی ہے کہ کربلا کی ریت ہو نماز رسول کا گلا ہو دشمنوں کی تلواریں ہوں ان کے گھوڑے ہوں حسین کے جسم پر گڑ رہے ہوں گردنیں تک نہیں وہ خون بہ رہا ہو اور اس کو انسان کا مور کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہو دنیا دیکھ رہی ہو. یہ ہوشل اللہ کے نماز ہے عظیم کی تکمی فرما رہے ہیں اگر کئی بڑا ہی سے مطالبہ ہوا تھا بیٹے کو قربان کرو مگر سیبیاں دے کر کے بیٹے کی جان بچی تھی اس وبا کی تکمیل کی بلا کے میدان میں ہو رہی ہے اس کا خون بہ رہا ہے اور ایک بات اور محرض کرتا چلو اے پیارے مسلمانوں آؤ میدان میدان بنا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی ہے اور نابوت کے مطابق حضرت اسماعیل کی قربانی بارگاہ میں قبول ہے مگر حضرت اسماعیل کی گردن نہیں ان کا جسم نہیں توتا ہے مینا میں ان کا جسم پر جسم نہیں کٹا ہے مگر کربلا کے میدان میں گرجن کٹی ہے کربلا کے میدان میں گھوڑے دہے ہیں کربلا کے میدان میں چوانی قربان ہوئی ہے کربلا کے میدان میں پاس کے کٹے ہیں کربلا کے میدان میں چلے ہیں کربلا میدان میں شہزادگانی رسول کے ان چہروں سے چادریں چھیلی گئی, ہے کے کے گئی ہیں اور ساتما کے تماریوں کے ہاتھوں میں سنجینیں ڈالی گئی ہیں کنگنا کی قربانی نہیں مسلمان بھلا سکتا ہے تو کرنا کے میدان کی قربانی کرامت تک نہیں بھلایا جا سکتا شہید آبلا علامہ اور نقشہ دیکھو کربلا کے میدان کا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نها. صبر و شکر کی تعلیم دینے کے بعد امام علی مقام بیدار ہوئے نانا جان کو خال میں زیارت کر لی ماں کو دیکھ لیا باپ کو دیکھا بہت خوشی ہے تیمن پر موتے ہیں نماز تحجد ادا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد صبح کا سفیدہ پھیلا اگر علی اکبر کو اجازت ہوئی اذان کی دیتے ہیں تجر کی اذان دینے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے یہ وہ نماز ہے جو سویرے سویرے کربلا کے میدان میں امام علی مقام ہوتی اللہ تعالیان ہو چند نصوصے قدسیہ کو لے کر کے ادا کر رہے ہیں اس نماز کو دیکھو روحے نماز کو دیکھو یہی وہ نماز ہے کہ نہ تیروں نہ تلواروں کے نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اللہ دری و نماز ادا ہو رہی ہے نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے تمام جان کو فرماتے ہیں کہ فوج کی ترتیب دے لو بائیس لشکر سے بہتر لوگ ٹکرانے والے ہیں مگر ترتیب سے شخص درست کی جاتی ہے بیس میں حضرت مسلم حضرت عباس علمدار کو عالم لے کر کے کر دیا جاتا ہے داہنی طرف حضرت حبیب بن مظاہر کو بائیں طرف حضرت ظہیر بن قیم بجلی کو اس کے بعد حضرت مسلم بنا سزا کو اس کے بعد دوسرے جانساروں کو اس طرح سے ترتیب وار سف میدان میں لگ جاتی ہے ادھر سے یزیدیوں کا نرگا آگے بڑھتا ہے امیر ساگ نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے امام علی مقام کی طرف تیر کمان کو ٹھیک کیا اور تیر کو چھوڑا کہا ایک کوفا لوگ گباہ ہو جانا ابن عزیز ابن زیاد اور یزید کے سامنے بتانے کے لیے سب سے پہلے کربلا کے میدان میں امیر بن ساد نے حسین ابن علی کی طرف تل پھینک کر کے جنگ کا آغاز کر دیا, دیا. امر بن ساد پیچھے ہٹ گیا پیچھے ہٹنے کے بعد ابھی اکا دکا کا, کا معاملہ سامنے آنے لگا لیکن ابھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ تب تک ایک نوجوان مستانہ وار نکل پڑتا ہے جھونتا ہوا آتا ہے امام علی مقام کے سامنے حاضر ہوا امام علی مقام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ تو وہی ہر ہے ہر قدموں پر گر پڑے سلامت کرتے ہیں حضور نماس رسول مجھے معاف کر دو میں جب تک اس جنگ کو سیاسی جنگ سمجھتا رہا میں سوچتا رہا سیاسی موڑ پر کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ آپ سے مسالے ہو جائے گی مگر آئے امام جب میں نے ہر طرح سے دیکھ لیا کہ کوئی ایسا سیاسی موڑ نہیں آ رہا ہے کہ مسالے ہو اور میں نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کے طرف میری تلوار اٹھی تو جہنم موہ پھیلائے ہوئے ہیں اب جہنم سے بچنے کے لیے شہزاد رسول آپ کے قدموں میں ہوں پہلا مجرم میں ہوں جو میں نے آپ کا راستہ روکا تھا یا شہزاد رسول میں معافی مانگ رہا ہوں مجھے ہم معاف کر دو ہر کا اتنا کہنا تھا کہ بھیگی پلکوں کی چھانس ہر آئے تھے یہی تو وجہ ہے پیارے کہ نماز رسول سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر کسی کے بھیگی پلک کا بوجھ نہیں برداشت کریں گے امام علی مقام نے فرمایا یا ہر انکا ہر ہر نار اور ہو جہنم سے آزاد ہے جہنم سے آزادی کا پیغام سننے کے بعد ہور نماز و رسول کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں اور سر کے بعد اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اے یزید نمازوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تم خام خواہ کے لیے کہہ دیتے ہو کہ حسین بغاوت کر رہے تھے میدان کربلا میں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نادان ہور سے زیادہ تو کربلا کا نقشہ سمجھ رہا ہے ہور سے زیادہ تو کربلا کے سیاسی داؤں کو جان رہا ہے ہور سے زیادہ تو دنیا دار کے میدان ہوا ہے جب تک سمجھتے رہے یہ سیاسی موڑ ہے یہ کی طرف تھے لیکن جب نے دیکھ لیا کہ حسین سے جنگ نہیں ہے حق سے جنگ ہے حسین سے جنگ نہیں ہے رسول سے جنگ ہے حسین سے جنگ نہیں ہے ہنی سے جنگ ہے حسین سے جنگ نہیں ہے عثمان غنی سے جنگ ہے عثمان غنی سے جنگ نہیں ہے عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ ہے عمر فاروق آدم سے یہ جنگ نہیں ہے بلکہ ابو بکر صرف سے یہ جنگ ہے ابو بکر صرف سے یہ جنگ نہیں ہے رسول کائناس سے یہ جنگ ہے رسول یہ جنگ نہیں ہے بلکہ رب پولیس بھٹ کے یہ جنگ ہے تو فوراً نے ساتھ چا. یزید بن نے ساتھ چھوڑ دیا اور امام کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا ہو نے فیصلہ دے دیا کہ کربلا کی لڑائی اقتدار کے لیے نہیں ہے اور نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا اگر وہ سمجھتے کہ اقتدار کی لڑائی ہے بتاؤ یزیدی سہن رکھنے والے نجدی بدماشوں کی گود میں پلے ہوئے لوگ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی بھی یہی بھی نماز باتیں کرتے رہو گے اور نے تمہاری کازی پر آخری کیوں ٹھونک دیا ہے کربلا کے میدان میں یہی ہر نماز رسول کے قدموں میں ہیں یا شہزاد رسول پہلے مجھے اجازت دی جائے میں ان کے مقابلے میں تلوار لے کر کے جاؤں گا حضرت ہر تلوار لے کر کے آگے بڑھنے والے تھے تب تک ایک بوڑھی خاتون اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر کے نماز رسول کے قدموں میں آ جاتی ہے یہ کون ہیں یہ حضرت عبد اللہ ابن کل قلبی ہیں اگرتا عبداللہ ابن کل قلبی ہیں نوجوان ہیں سترہ دن ہوئے تھے ان کے شادی ہوئے ماں بہو دونوں حاضر ہیں بارگاہے نواز رسول میں عرض گزار ہوتی ہے شہزاد رسول یہ میرا بیٹا ہے سترہ دن شادی کے ہوئے ہیں حضور مجھے علم ہوا کہ شہزاد رسول میدان کربلا میں ہیں حکومت کے باغیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے میں حضرت فاطمہ کی شہدائی ہوں ان کے قنیزوں میں سے ہوں شہزاد رسول میرے بچے کی خدمت آپ قبول فرما لیں میرا بچہ ہے آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے میں نے اس کو قسم رکھ دیا ہے کہ نواز رسول کے قدم پر اگر تو قربان ہو جا تو خاتون جنت کے سامنے میں قیامت کے میدان میں سرخول ہو جائیں گی شہزاد رسول میرے بچے کو قبول فرما لے امام عالی مقام نے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا تب تک نوجوان کی بیوی بی اپنے منہ کو چھپائے ہوئے چادر میں پیچھے سی کرتی ہے یا شہزادے رسول میں کنیز ہوں آپ کے دربار کی شہزاد رسول جب تک میرے سوہ ہیں اگر نہ رہے آپ کے قدمے میں قربان ہو گئے تو آپ کے شہزادیوں کی خادمہ بننے کی مجھے اجازت دی جائے میں کنیز بن کر کے زندگی گزاروں گی میں ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے امام علی مکان نے اجازت دی دی وہ خاتون ماں دونوں چلی جاتی ہیں سینے میں اور عبداللہ بن بنوکل بھی اپنی تلوار کو لے کر کے مستانہ بار جھونتے ہوئے میدان کی طرف جا رہے ہیں حلمی مبارس کا کی آواز دے دی, دی. دشمن سامنے آئے پیرو تلوار کی بارشی پہلا شہید میدانی کربلا کی سردی پر حسین کا نام پر یہ نوجوان ہوتا ہے, oh, baat, حضرت حر ابن کی تنوار چمکتی ہے. اور حر میں ہو جاتے ہیں. تو یزیدیوں نے گھیر لیا حر ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا بزدل ہے ہم یہ نہیں سمجھتے تھے مساف آئے دوڑے دوڑے اپنے لوگوں نے سمجھا کہ رہا بھائی کو ابھی سمجھا دے گا لیکن تاریخ نے پلٹا کھایا مساب نے کہا اے بھائی اگر آپ حسین ابن علی کی طرف ہو تو میں بھی ان کی طرف رہوں گا اپنے بھائی کو لے کر کے ہر آگئے امام علی مقام کے قدموں میں یا شہزاد رسول میرے اس بھائی کو بھی قبول فرما لیجیے حضرت امام حسین نے مساف کو بھی قبول فرما لیا اب یہ دونوں بھائی میدان جنگ میں تلوار لے کر کے بڑھے ہیں یہی وہ ہر ہیں جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کا دستہ لے کر کے امام حسین کا روکا تھا لیکن مشیت اللہی دیکھو یہی وہ ہر ہیں جو نواز رسول کے قدموں پر قربان ہونے جا رہے ہیں اہل عرفان کا بیان یہ ہے کہ ہر کو اس لیے یہ سادت مل گئی ہے کہ ہر کے دل میں ہر بے اہل بیتے رسول کا معاملہ تھا اور ہر نے جو نماز ادا کر لی تھی امام علی مقام کے پیچھے امام کے پیچھے نماز ہر نے ادا کی تھی اور کیا تھا آپ امام برحق ہیں آپ امام عالم ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں ایمام منہ نہیں ہو سکتا ہے اس جملے نے امام کے دل میں محبت ڈالتی تھی اور امام نے چلتے چلتے ہر کی طرف ایک نگاہ کر کے دیکھی تھی اور کہا تھا ہر تجھے میرے قدموں میں آنا دا حضرت امام کی یہ دعا قبول ہو گئی کی قسمت بدل گئی ہے اور امام علی مقام کے قدموں میں ہیں اور میدان میں گئے اور جب تمام یزیدیوں کو چیلنج کیا تلواریں چلی گئی عزیدوں کو کنار کیا اور اس کے بعد ہر کو پیاس لگ جاتی ہے میدان کا نقشہ بدلا ہوا ہے تمام لوگ للکار رہے ہیں میری فوج کے لوگ نکل نکل کر کے حسین ابن علی کی طرف جا رہے ہیں ایک اوفا واد فلا فلا بہادروں کیا ہوگا مانی جاؤ سارے لوگوں کو للکارا جا رہا ہے ہر کی طرف سب دوڑے دوڑے بڑھے اور ہر کو لیزوں پر اٹھا لیا ہر کی جب شہادت ہوتی ہے تو ہر نے ایک آواز دی یا حسین نبن علی ادرکنی اے حسین نبن علی مجھے سنبھالو اے حسین نبن علی مجھے سبھالو اے, حسین ابن علی, مجھے سبھالو اے علی مقام آگے بڑھے اور ہر کو اٹھا کر کے لائے تھے مے قریب ڈال دیا ایسی جنگ نہیں ہوتی تھی کہ ایک بار بھی اس طرح سے حملہ کر دیا جائے بلکہ پہلے جنگ کا نقشہ یہ تھا کہ اکا دکا بہادروں کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور جب اکا میں دونوں جانب से लोग تھک جاتے تھے تو عام حملے کی اجازت ہو sat tha آج کے جنگ کا معاملہ نہیں تھا کہ پیچھے سے تلوار ماری جائے یا پیچھے سے ہتھیار استعمال کیا جائے یا بم چھوڑ دیا جائے نہیں نہیں وہ زمینی جنگ آمنے سامنے کی جنگ کا طریقہ یہ تھا اگلے دور میں چرانچ حضرت امام علی بقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں یزیدیوں کی طرف سے للکارا جا رہا ہے آگے بڑھو کون آگے بڑھتا ہے آگے بڑھو کون تلوار اٹھاتا ہے ظہیر بن تیم ہیں مسلم بن او سجا حبیب بن مظاہر ہیں یہ سب کے سب ہیں سب کے سب اپنی اپنی تلواریں سونپ کر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں بڑی گمبھیر جنگ ہوتی ہے نہ جانے کتنے یزیدی چنار ہو گئے تعجب کرتے تھے یہ لوگ یہ حسین ابن علی کے ساتھیوں میں کتنا دم ہے کتنی بہار تری ہے بہادری کی بنیاد پر یہ لوگ اس طرح سے ہمارے سامنے تلواریں لے کر کے آ رہے ہیں جب یزیدی فوجیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ہمیں حسین کے جانیساوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ایک جانصا پر تین تین سو یزیدی آتے ہیں یہ تو میدان کا نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسلمان پر دس رہے ہوں ایک پر بیس رہے ہوں پچاس رہے ہوں مگر تاریخ کا یہ نقشہ سامنے رکھیے کہ ایک حسینی پر تین تین سو یزیدوں کا یلگار ہے اتنی تعداد میں وہ فوج یزیدیوں کی اتنی تعداد میں وہ لوگ تھے اس طرح سے وہ جنگ پر آنادہ تھے کبھی کبھی کسی بہادر کے اوپر گرد و بار دھول کن کر ریت سگ رہتے تھے اسی میں وہ دب جاتا تھا اور تینوں تلواروں کی بارشیں ہونے لگتی تھی اس طرح سے بھی بار بار بہادروں کی شہادت ہوئی ہے امام علی مقام کے یہ بعد بار دیگرے تمام ساتھی اس دار فانی سے شہادت کا جوڑا پہن کر کے دار بکر کی طرف روانہ ہو گئے امام علی مقام ایک ایک کو لا کر کے رکھتے ہیں اب امام علی مقام کے سارے دوست جب دنیا سے گئے امام علی مقام کے چچیرے بھائی بھی چلے گئے امام علی مقام کے بھائی عباس علم جن کے ہاتھ میں علم تھا خیمے کی طرف گئے جائزہ لینے کے لیے تب تک آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آہیں بلند ہیں اور چیخ رہی ہے پیاس کی شدت ہے حضرت عباس علم بردار پہاڑ آ گئے مشکیزے کو لیا نہر فرات پر باز زبردست پہرہ لگا ہوا ہے سات محرم الحرام سے فراد کا پانی روک دیا گیا کوئی حسین کا ساتھی پانی نہ استعمال کرنے پائے یہی وہ امام حسین ہیں جنہوں نے کوہزو حسن پر پانی دے دیا تھا کو لیکن آج یہ فرات کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیان عنہ بڑی مشکل سے نہر فراغ پر پہنچے مشکیزہ بھرا پانی لیا اور لے کر کے جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے چلو میں پانی لکھ کر کے پیے تب تک بچوں کی پیاس آگئی پانی کو پھینک دیا باہر نکل آئے اور باہر نکل کر جب خرنے کی طرف بڑھنے لگے تو یزیدیوں نے للکارا باس پانی نہ لے کر جانے پائے حسین کے بھائی ہیں بڑھو ان کی طرف چند ظالم بڑھے امام علی مکان کے بھائی حضرت عباس کی تلواریں چلی وہ پھر ہوئے کسی <تصح> ظالم نے تیر کا نشانہ بنایا مشکیزے پر مار دیا مشکیزہ میں سوراخ ہوا پانی بہ گیا کسی کی تلوار آپ کے بازو پر لگی بازو کٹ کر کے گر گیا حضرت عباس پریچا مردی کے ساتھ لڑتے رہے مگر گھوڑے تو زبی پر آ تو اپنے بھائی کو پکارا امام علی مکان کو آواز دی گئی حسین تم اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ڈھوتے رہے اپنے بھائی کا بھی جنازہ دیکھ لو حسین اپنے بھائی اباس کا بھی کٹا ہوا بازو منازہ کرو یہ مالی مکان تو قریب آئے تو دیکھا کہ بھائی کا بازو کٹا ہوا ہے مشکل پھٹ گیا پانی سارا بہ گیا ہے اپنے بھائی کا سب اپنی گود میں لیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یزیدوں نے للکارا حسین اب مان جاؤ یت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو کو تم نے میں سلا دیا ہے اب بھی تمہارا دل ہے حسین تمہارا بھائی تمہارے لیے کٹا چکا ہے لیکن اب بھی تمہارا دل نہیں مانتا ہے حسین اب بھی ان سب کو بچا دو حسین وہ وقت تم دیکھنے والے ہو جب تمہارے لوٹے جائیں گے حسین جب تمہاری گردن کٹے گی امام حسین کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے میں فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسلام کے چہرے پر کالک نہیں لگاؤں گا میری زندگی رہے یا نہ رہے میرے بچے رہیں یا نہ رہیں یہ ساری قربانیاں مجھے منظور ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے امام علی مقام اپنے بھائی کے مقدس جسم کو لا کر کے جیسے خیمے کے قریب تم کی ہو دیتا ہوں اپنے اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤ ورنہ تم نہ دیکھ پاؤ گی تو تم نے کہا تھا نہیں, نہیں. ہم صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس لیے حسین کو نہ ستاؤ کسی کے آنکھ سے آنسو نہ بہے رب کی راضی رہو آپ کو منظور ہے ہمارا امتحان اس اس کا خاموش رہو خاموش رہو تیاری کرتے ہیں کہ اب میں میدان جنگ میں جاؤں لیکن امام حسین کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیتی ہیں حضرت زینات رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو لاتی ہیں دونوں شہزادے ننھی تلوارے لے کر کے ماموں کے قدموں میں آ جاتے ماموں میں کچھ تو نہیں کر سکتا یہ ویڈیو کا لیکن میرے ماں کی نیت ہے کہ آپ کے قدموں پر آپ کے ارادے میں میرا بھی خون شامل ہو جائے مامو ہمیں بھی تو اجازت دے دو امی تو تلوار میں جا نہیں سکتی ہے مگر مامو ہمیں تو اجازت دے دو میں وفاداری کا ثبوت دینا چاہتا ہوں میں اپنے باپ کو دکھانے نہ جاؤں گا میرے باپ اگر پوچھ لیں گے اے میرے بچوں تم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اپنے ماموں کے قدم پر خون ہی بہادیے ہوتے میں تو موجود نہیں تھا مگر تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا یہ ابھی مامو جان میں اپنے باپ کو جواب کیا دوں گا اس لیے مامو ہمیں اجازت دے دو تلوار دی، تو دیکھنے کے بعد نے کہا یہ حسین اب کیا تمہارے پاس کوئی تمہارے حمایتی نہیں رہ گیا ہے اب تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج کر کے اپنی جان بچانا چاہتے ہو تب تک ان دونوں شہزادوں نے پکارا ہمیں ماموں نے نہیں بھیجا ہے ہم خود آئے ہوئے ہیں ہم جانے بچانا نہیں چاہتے ہیں ہم جان قربان کر دینا چاہتے ہیں ہم کربلا کے میدان میں اپنے ماموں کی طرف سے اپنی ماں کا چڑیا بن کر کے آئے ہوئے ہیں میری ماں تو میدان میں تلوار لے کر نہیں آ سکتی ہے مگر کربلا کے میدان میں میں آیا ہوں اپنے کی طرف سے اپنے ماموں کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے آؤ تم نے دمخم ہوتے ہو تو کئی عزید کو کنار ان بچوں نے کیا زمین کاپنے کا لگتی ہے آسمان پھل تھرانے لگتا ہے سورج اپنی شعبے کو سمیٹ رہا ہے مولا یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے یہ کیسا امتحان رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا خون تیرے محبوب کے دین کی حفاظت کے لیے اس طرح سے بہا رہے ہیں آواز آ رہی ہے دلو. اس لیے یہ اپنا خون بہا رہے ہیں تاکہ محبوب کے امتیوں کے بچوں کو دین کے لیے خون بہانے کا جذبہ پیدا ہو جائے اس زینب کے بچوں کی طرح سے بہنیں اپنے بھائیوں کے قدموں پر دین کی بات آ جائے تو اپنے شہزادوں کو قربان کرنے کا جوش لے لیں یہ زینب للکار رہی ہیں میدان کر سے یہ نانا جان کی امت کی عورتوں اگر تمہیں بچوں کو دین کے وصول کے لیے قربان کرنا ہو تو دیکھ لو میرے شہزادوں کا حصر دیکھو میرے شہزادوں کے خون کو رنگینی ماحول میں دیکھو کہ کس طرح سرگے ہوئے ہیں امام علی مقام کے قدموں پر اپنے جان کی قربانی پیش کر کے دین حقی حفاظت کا پیغام نشر فرما رہے ہیں اگر زینب کے دونوں بچے شہید ہے امام علی مقام اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد حضرت زینب کی گود بھی دے دیا اس کا اسی کی اپنے بچوں کے لاش کو لے کر کے اپنی گود بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھنے کے بعد دکانیں پھک جائیں تو ریلیف کا انتظام کیا جا رہا ہے مکان جل جائیں تو آہذاری کی جا رہی ہے اخباروں میں تصویریں دیکھو تو تمہارا بھی کسی جاتا ہے دنیا کا کوئی ایسا تاریخی منظر جنگی کارنامہ حسین کی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے کربلا کے میدان میں ظلم و جبر کا ننگا ناچ نٹایا تھا یہ ویڈیو امام حسین کو جس جی ظلم پر بربریت کی چھاؤں میں لے کر کے دل حق کا خون کرنا چاہا تھا امام حسین نے للکار کر کے کہہ دیا تھا میں چنا مرد حق گوئی اور بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اور ذرا دیکھو مرد مجاہد کیسا ہوتا ہے یہ بھی کے دین پر جان پروان کرنے والے تھا معام کس طرح سے ہوتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالان عنہ بیٹھے ہیں جب امام کی بارداہ میں حضرت امام کے بھتیجے حضرت امام قاسم آ امام قاسم کو دیکھنے کے بعد بھائی یاد آ گئے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہو تم میرے بھائی کی یادگار ہو حضرت امام قاسم نے عرض کیا اے ابا حضور مجھے جانے کی اجازت دے میں اپنے باپ کو جواب کیا دوں گا ایک تعبیض حضرت امام حسن نے دی تھی, تھی اس کابیز میں امام حسین کے نقشے قدم پر قربان کے تلقین کی گئی تھی اگرا کے کے بنایا گیا ہاتھ میں تلوار دے دی گئی میدان کربلا میں نام خیر رسول کے قاسم جا رہے ہیں اگر سے قاسم کی کڑیل چوانی ہے بہترین جسم ہے خوبصورت چہرہ ہے جب میدان میں تلوار لے کر کے پہنچے ہیں لوگوں نے پوچھا تم کون ہو کہاں میں کاشی نبلے ہسن ابلے علی ہوں اتنا سننا تھا کہ کے چہرے ادھر سے پھر جاتے ہیں حضرت امام قاسم نے تلوار اٹھائی امام قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا امام قاسم نے اسے قتل <سؤال> کر دیا دوسرا آیا اسے قتل کیا تیسرا آیا اسے قتل کیا تین کا مضبوط پہلوان تھا جو تھا وہ جھومتا ہوا مست ہاتھی کی طرح چلتا تھا تلوار اٹھایا فیضان میں بلند کرتے ہوئے کہا ابھی چند منٹوں میں میں اس بچے کا کام تمام کر دیتا ہوں امام حسین دیکھ رہے تھے امام حسین کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں میرے پرور دار تیرے ہاتھ میں ہے. امام مقام کے ہاتھ ہیں اور ادھر اپنی تلوار کی تلوار فضا میں بلند تھی اگر سے قاسم نے تلوار کا بار کیا ارد کو مار کر کے زمین پر گرا دیا پورے کوسیوں میں شور ہنگاما ہوا. جیسے کو ایک لڑکے نے قتل کر دیا حسین کے کچھ تلا رہا ہے یہ پڑھو آگے ساتھ پوروں کی بارش ہو رہی ہے تلواروں کی بارش ہو رہی ہے کنکر پھینکے جا رہے ہیں دھول اڑائے جا رہے ہیں پوری تاریخ چھان ڈارو کربلا کی یہی واقعہ ملتا ہے کہ اکا دکا مقابلے میں یہ نہیں مار پاتے تھے سب ایک بار بھی ٹوٹ پڑتی تھی تلواریں بھی پچڑ رہی ہیں امام قاسم جب گھوڑے سے زمین پر آئے امام قاسم کی طرف حضرت امام حسین پڑھے اور جب اپنے بھتیجے کے جگے کو اٹھاتے ہیں لاش کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں چہرے کا خون حضرت امام حسین کے چہرے پر لگ جاتا ہے حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں حضرت قاسم کی نگائیں بھی دیکھ رہے ہیں بھائی یاد آ گئے ہیں امام علی مقام میں لا کر کے حضرت قاسم کو بھی سلا دیا ہے یہ کتنے جنازے لیتے ہوئے ہیں یہ کتنے جنازے رکھے ہوئے ہیں یہ کتنے جانے ساروں کے سر رکھے ہوئے ہیں تبھی ہی تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ کتنے مہکے ہوئے لال لال آزرا دیکھو کیسی ہوتا کی خوشبوئیں آ رہی ہیں یہ سب شہزاد رسول ہیں دیوان گانے رسول ہیں یہ جو سو ہی ہے اب دل میں گئی ہے شہادت کا جان پی چکے ہیں جوڑا پہن چکے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آتے ہیں رونے کی آواز آ رہی ہے آپ نے صبر و شکر کی تلقین کی حضرت علی کائنات کے شہزادے امام حسین کے شہزادے علی اکبر سامنے آ علی اکبر کی بڑی اچھی جوانی ہے بتایا جاتا ہے تاریخوں میں کہ اٹھارہ سال کی جوانی حضرت علی اکبر کی ہے حضرت علی اکبر شبی ہے مصطفیٰ کہلاتے تھے ان کو جب کوئی دیکھ لیتا تھا تو جس کے سامنے نبی کونین کا مقدس سلیہ شریف ہوتا وہ فوراً پکار اٹھتا یہ تو ایسا لگ رہا ہے سے مستفا جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وسلم کی تصویر چل رہے ہو اس لیے مستعفی سبھی مستفیٰ کہا کرتے تھے ایسا چہرہ حضرت علی, رضی اللہ تعالی حضرت علی اکبر جب میدان میں پہنچے ہیں تو لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے یہاں تک آئے میں باتیں آتی ہیں کہ رو پڑے اپنے کو اتار دیا اپنے اماموں میں آنسو کو جذب کر رہے تھے مگر کسی کی ہمت حضرت علی اکبر کے سامنے تلوار اٹھانے قدرت علی اکبر نے للکارا حل مبارس کا خطبہ دیا فرمایا آؤ جس کو ہمارے سامنے آنا ہو علی اکبر تم واپس چلے جاؤ اپنے باپ کو بھیجو کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک بیٹا موجود ہے بیٹے کے جسم خون سلامت ہے اس وقت تک اپنے باپ میدان میں بھی بھیجو یہ محبت کی ریت نہیں ہے یہ محبت کے وصول ضابطہ نہیں ہے اس لیے آؤ جس کو میدان میں آنا ہو سارے لوگ ٹوٹ پڑے حضرت علی اکبر سے تلواریں چل رہی ہیں حضرت علی اکبر تلواروں کا کئی زخم کھا جاتے ہیں کھانے کے بعد کے ابا حضور کے پاس آ گئے اور کرتے ہیں اے ابا حضور اگر پانی کے چند خطرے مل جائیں تو میں ابھی اور دفاع کر سکتا ہوں ابھی اور میری تلواریں چل سکتی ہیں امام علی مقام نے چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تمہیں حوض جام پلا دیا جائے گا تمہارے نانا اور تمہارے دادا حضور حوض جام لیے انتظار کر رہے ہیں امام علی مقام نے تسلی کے لیے اپنی انگلوں کو ان کے منہ میں ڈال دیا علی ات چوسنے لگے اور اس کے بعد طاقت پیدا ہوئی پھر روڑے پر سوار ہو گئے تلوار اٹھا میدان میں آ گئے پورے عزید میں گھستے چلے جا رہے ہیں سب کی سب کو درہم دراہم کر دیا تلواروں اور تیروں کی الکار ہو جاتی ہے حضرت علی اکبر نیچے آ گئے گھوڑے سے امام حسین کو آواز دی گئی گئیوں نے کہا حسین اپنے جبان بیٹے کی لاش اٹھا لے جاؤ امام حسین آئے اور علی اکبر کو لے کر کے سیدھے سے لگا کر کے چلنے لگے تو قدم لڑکا رہے ہیں بات آپ سویرے سے ایک ایک لاش کو اٹھا اٹھا کر کے رکھ رہا ہے کتنی ہمت تھی حسین کو کتنا مضبوط چگر امام حسین رسول نے دعا مانگی تھی اللہ حسین کو صبر عطا فرما مولا حسین کو عطا فرما ذرا دیکھتے چلو حضرت امام حسین کے کرنا کارنامے کو ہی مسلمانوں امام علی مقام لا کر کے جب اپنے شہزادے کے جسم کو رکھتے ہیں تو تیر لگے ہوئے تھے تیر کو نکالا باپ نے اپنے شہزادے کے کلیجے سے تو اس تیر میں کلیجی جی بھی نکل باپ کا چہرہ دیکھ کر کے بیٹا مسکرا رہا ہے اور بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے باپ مسکرا رہا ہے نگاہوں میں نگاہیں ڈال دیتے ہیں مولا اے کائنات کے شہزاد علی اے کائنات نے اپنے شہزادے کی پیشانی کو چوم لیا اپنے لبوں کو علی اکبر کے لبوں سے لگا دیا دیکھا جاؤ نانا سے سلام کہہ نا ابھی جلد میں تم سے ملنے والا ہوں آہیں بلند ہو جاتی ہیں آپ تلقین کرتے ہیں خبردار عورتیں سے آنسو بہانا تم صبر و شکر سے کام لو دیکھو کیسی کیسی ہماری قربانی ہو رہی ہے اور کس کس طرح سے ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے ہمارا امتحان لے رہا ہے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محض رضی اللہ تعالیٰ ہوں دلارے ہیں امام حسین حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہی ہیں تب تک حضرت زینب پانی اور آنے کے بعد کہتی ہیں اپنے اس چھ ماہ کے شیرخار بچے کو بھی لے لو اس کا بھی چہرہ دیکھ لو حضرت امام علی مقام علی افر کو اپنی گود بھی لیتے ہیں اور لینے کے بعد پھر پیار کرتے ہیں دینا چاہتے ہیں کہ تب تک حضرت زینب نے کہا بھائی اس بچے کو لے کر کے آپ چلے جائیے میدان میں ممکن ہے یہ سب پانی دینے بچے کو دیکھ کر کے پانی مانگنا کوئی یار کی بات نہیں ہے آپ فرماتے ہیں بہن میں انیبیوں سے پانی نہیں مانگوں گا مجھے شرم شرمتی ہے پانی مانگتے ہوئے حضرت زینب کہتی ہیں پانی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے پانی تو کوئی بھی کسی سے مانگ لیا کرتا ہے بڑا ہو چھوٹا ہو شریف ہو کیسا بھی ہو اگر پیاس لگی ہے تو پانی کا مطالبہ کر لیا کرتا ہے بھائی اس کے لیے بھی اتنا میں اجت کر دو امام علی مقام لے کر کے حضرت علی افغر رضی اللہ تعالیٰ عمدہ ان کو کے سامنے آئے اور جب پانی کے چند قطرے کا مطالبہ ہوا تو بجار ظالموں نے پانی دینے کے ہو ابن کاہل مردود ایک تیر کا نشانہ بنایا اور حضرت امام حسین ربی اللہ تعالیٰ کے با سے تیر لگتا ہوا حضرت علی کے حلق میں چھڑ گیا اور پھر نکل گیا تیر باہر حضرت علی اصغر کے حلق کا خون بہا امام علی مقام کے نیچے مبارک پر لگا باپ نے اپنے بیٹے کے خون کو اپنے چہرے پر مل دیا. اور رات کی بارگاہ نے دعا کی میرے مولانا قربانی قبول فرما دی ادھر امام علی مقام علی اصغر کو اپنے سینے سے لگائے آ رہے تھے اسی وقت سے ایک واقعہ حضرت امام علی مقام کے روحانی فیض کا دیکھ لیجئے ایک طرف تو حضرت امام علی مقام میدان کر دیا تھے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر کے آ رہے ہیں اور دوسری جانب ایک کرامت حضرت امام حسین کی ملاحہ کر لو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چاہنے والے تھے عبداللہ یمنی عبد یمنی کہتے ہیں میں تجارت کرنے کے لیے گیا تھا اور تجارت کرتے کرتے جب میں واپس ہونے لگا تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا حضرت عبد اللہ یمنی کہتے ہیں تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا تو میرا جہاز سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہو گیا میں نے آواز دی یا حسین ابن علی ادرکنی یا حسین ابن علی ادرکنی ہے حسین, حسین, حسین ابن علی میری مدد کرو میری مدد کرو تو عبد اللہ یمنی کہتے ہیں کہ میں نے سمندر کی سطح پر دیکھا اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالے گاؤں کی جانب سے عقائد و امال کو سوارنے والی بہترین کیسٹ ہے مولانا عبید اللہ خاں کی کیسٹ ہے آپ بیتی تذکرہ اعلیٰ حضرت رحمت عالم الحاج محمد یوسف رضا قادری صاحب کی لاجواب تقریر زلزلہ تقلید حق یا باطل مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں مقام مصطفی اور ترجمہ قرآن جنگ بدر تقلید اور مذہب حنفی علامہ مشتاق احمد نظامی رحمتہ اللہ علیہ کی تقریریں دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں روحانیت کیا ہے مولانا غلام محی سبحانی صاحب کی کیسٹیں پیارے نبی کی پیاری زندگی قیامت کا منظر علم غیب اسلام اور خون مولانا عبد المصطفیٰ حسمتی صاحب کی تقریریں وطن کے غدار کون کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک دیوبند کا بے حیا مجدد جناب اویس رضا قادری صاحب کی ناتیہ کیسٹ ہے ماہ نور خاک کے طیبہ پھر کرم ہو گیا صحرائے مدینہ جشن رضا اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالے گاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا چھبیس کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر تین سے رابطہ قائم کریں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 بے حضرت امام علی مقام اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے سمندر کی سطح پر چلتے چلے آ رہے ہیں اور بچے کے حلف سے خون بہ رہا ہے امام علی مقام کے چہرے پر خون کی سرخیاں مدی ہوئی ہیں امام علی مقام قریب آئے اور میرے جہاز کو دھکا لگا دیا جہاز تھپیڑے سے نکل گیا باہر میں کود کر کے پانی کی سطح پر جانا چاہتا تھا کہ پوچھو حضور حال کیا ہے آپ نے منع فرما دیا میں نے عرض کیا شہزادے رسول اے, کرار کے اے کرار علی کے شہزادے اے میرے آقا یہ بتاؤ آپ کا حال کیا ہے تو امام علی مقام فرماتے ہیں نہ پوچھو حال کیا ہے اس وقت میں کربلا کے میدان میں ہوں یزیدیوں نے مجھے گھیر لیا ہے یزید کی غیر شرعی اسلاح حکومت کو اسلامی حکومت بنانے کے لیے میرے خون کے پیاسے یزیدی ہو گئے ہیں میرا بچہ یہ چھ ماہ کا علی ہے اس کو میں لے کر کے گیا تھا پانی لینے کے لیے لیکن پانی جب نہیں ظالمان نے دیا تو اس کے حلق پر تیر مار دیا اس کے حلق سے تیر نکل گیا خون کا پگودارا جاری ہوا میرا بچہ میری گود میں رو رو ہے کے مسفرد کر دیا میرا بچہ شہادت کا جام پی گیا. میں واپس لے کر کے خیمے کی طرف آ رہا تھا کہ عبداللہ یمنی تب تک مدد کے لیے تمہاری آواز پہنچی ہے یہ مدد کرنے کے لیے آ گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اس کرامت پر بھی نظر رکھو اور امام حسین کی جسمانیت پر بھی نظر رکھو کربلا کے میدان میں بیٹے کے جنازے کو لے کر کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور اسی وقت میں امام حسین سمندر کی سطح پر ڈوبتے ہوئے جہاز کو بھی نکال رہے ہیں کون سمجھ پائے گا امام حسین کو اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا کی سرزمین کو جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ امام حسین کی حالت ہے اور سمندر کی سطح پر جو کچھ ملازہ کر رہے ہو یہ امام حسین کی روحانی حالت ہے امام حسین کے روحانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے اور امام حسین کے جسمانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے امام حسین اللہ تعالیٰ کر کے اپنے بچے کو مخمے کے اندر رکھ دیتے ہیں آہیں بلند ہو جاتی ہے اب کون ہے جو سہارا دے گا اب کون ہے جو حسین کی طرف سے دیدیوں کے لیے جائے گا لڑنے کے لیے قدرت امام علی مقام اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں بہن زینب اب میں چاہ رہا ہوں اب تمہارے ذمہ داری میں یہ سب سارا معاملہ ہے اب تو سارے لوگ بعد چلے گئے تب تک امام بخار شدت سے چلا ہوا تھا اے ابا حضور میں بھی شہادت کا جان پینا چاہتا ہوں مجھے بھی میدان کبڑا میں جانے کی اجازت دی جائے میں بھی آپ کے قدموں پر اپنے خون کو بہانا چاہتا ہوں یہ میرے ابا حضور اس شہادت سے مجھے سرفراز ہونے دیجئے حضرت امام حسین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اپنے شہزادے کو اپنے سیلے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد بیٹا نسل مستفا کر سامنے لے کر یہاں سے پلٹو اگر مقام نے اپنے سینے سے ہے تم کو لگایا لگانے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا دعائیں بھی یہ میرا بچہ ہے اس کی نسل سے اپنے مصطفیٰ قائم فرما آگ رہے ہیں امام علی مقام حضرت امام زین کو سلا دیا بخار کی شدت ہے وہ بے قابو ہے بخار سے حضرت امام حسین آئے باہر اور گھوڑے پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے پہنے قدم کو تھام لیا حضرت امام حسن کا پٹکا کمر میں ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا اپنے باپ کی تلوار رضول فقار کو اپنی ہاتھ میں لیا یہ وہی تلوار ہے یہ وہی امام رسول ہے جس کو آکائے کریم باندھا کر تھے وہی حضرت امام حسین کا پٹا ہے جو اپنے گردر اپنے کمر میں ڈالا کرتے تھے حضرت امام علی مقام ویتن فرمانے کے بعد جب گھوڑے پر چڑھنے لگے تو بہن نے اپنے ہاتھ کو لگا دیا پہلے تو حضرت امام حسین سب کو سوار کرتے رہے مگر اب امام علی مقام کو بہن سوار کر رہے تھی تب تک سکینہ بہت بڑی بیٹی ابا جان کہا جا رہے ہو میرے باپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہے ہو ادرت حسین سکینا کو تھاما اور تک چیخ رہی ہے میرا محافظ میدان کربلا میں جا رہا اب کون ہمارے ناموس کی حفاظت کرے گا اب کون ہمارے چادر کی سلامتی کی کرے گا مگر نماز رسول نے ایک نگاہ دیکھی ہے ناصر ہے امام حسین ایسے ماحول میں بھی حفاظت اور رسرت کی ذمہ داری رب کے کرم پر فرما رہے ہیں اور رب تو حافظ و ناصر ہے اپنے کرم سے اے میرے مولا حسین کا ترق کو دیکھو حسین کا سب روز سکون اور بھروسہ رب پر تو دیکھو علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں میدان کربلا کی طرف بڑھے اور جب میدان کربلا میں کھڑے ہوئے اپنی تلوار کو سزا میں بلند کیا یزیدیوں میں آ گیا ہوں لیکن پھر میں آخری خطبہ دے رہا ہوں اے یزیدیوں تم میرا حق پہچانو یہ بتاؤ اس وقت پوری رویت دنیا پر نبی کا نواسا ہوں تو میں ہوں نبی کی شہزادی کا لاکہ ہوں تو میں ہوں ان کے داماد کا بیٹا ہوں تو میں ہوں کیا تم میں مجھ تم میں سے لوگوں کو میرے والوں میں نہیں معلوم ہے میرے نانا نے فرمایا تھا اللہ حسن حسین سے یہ تو شباب اہلی جنڈا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں کیا نہیں معلوم ہے تمہیں میرے نانا نے جو کچھ میرے بارے میں فرمایا تھا تم سب جانتے ہو بتاؤ تم سب لوگ میرے قتل کے لیے کیوں آئے ہو مجھے تو تم سب نے مہمان برا کر کے بلایا تھا اے فلاد ایک تو بھی محفل میں موجود ہے تیرا خط موجود ہے اے فلاد تو محفل میں موجود ہے تیرہ دستخط بھی خط پر موجود ہے ایک فلاد تو بھی محفل میں موجود ہے تیرا دستخط بھی خط پر موجود ہے بتاؤ تم لوگوں کو جب یہی کرنا تھا تم مجھے مہمان بنا کر کے تمہیں تم لوگوں نے کیوں بلایا تھا راشن خدا کو کیا جواب دو گے تمہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے اور تمہیں پیش ہونا ہے میدان قیامت میں کہ نہیں پیش ہونا ہے تم میرے خون سے اپنی آخبت کو برباد نہ کرو سن لو حضرت امام حسین یہ خطبہ دے ہی رہے تھے یہ تب تک ایک ظالم پکار اٹھتا ہے اے حسین ہم جانتے ہیں تمہیں تم اتنی جینگیں نہ مارو حسین تمہیں خوب وقت ملا ہے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے امام عالم فرماتے ہیں ظالم میں بڑائی نہ بیان کروں گا تو میری بڑائی کون بیان کرے گا میں ڈیوے مارتا ہوں میرا خطبہ تو قیامت تک پہا جائے زالیموں, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تم سب نماز پڑھ کر کے بیٹھتے ہو تیات میں تو کہتے ہو اللہ مولانا سید نہ مولانا محمد محمد کی عالم تو ہوئی جس پر تم سلاد بھیج رہے ہو میرے نامہ مکان کے تبسل سے اور انہیں کے خلاف تم تلواریں لے کر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہو ان ظالموں کو تمہیں سوچنا چاہیے تمہیں کون کون سا نقطہ سمجھایا جائے امام علی مکان کی تقریر کا ایسا اثر پڑا کہ عزیدوں کے چھکے چھوٹ گئے ان کی تلواریں گر گئیں انہوں نے للکار کر کے کہہ دیا ہم ہمسین ابن علی سے جنگ نہیں کریں گے تب تک یہی مردود سیمل روشن بڑھاؤ اور اس نے للکارا ہے کوفیوں نہ مردوں اپنا نام مت لکھواؤ اپنے بال بچوں کو حکومت کے منہ میں مت لے جاؤ قتل کروا کر کے سب پھینکوا دیے جائیں گے تمہارے مکان آج سب لوٹ لے جائیں گے اسی بات مت کرو حسین ابن علی کا وقار جانتے ہو مگر تمہیں حکومت کی ذمہ داریاں نبانی ہیں تم آگے بڑھو اپنی تلواروں کو لے کر کے تیروں تلواروں کی بارش ان ظالموں نے کر دی اگر اور ہٹانے کے بعد پھر ایک بار کہنے کے قریب آئے آنے کے بعد تمام عورتوں کو سمجھایا اگر سے پردہ ہٹا کر دیکھ رہی تھی بھائی کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں, ہے نکل پڑتی ہے بھائی ہے سینم نے رب تعلی پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دی بھائی جان جاؤ اور رفتالا کے حکم پر ہم اپنا سر تسلیم غم کر رہے ہیں اب ہمارا حافظ و ناصر ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضرت امام مقام پھر میدان کی طرف بڑھے ہیں اور اب جب میدان کی طرف بڑھے تو یہ ظالم منظم ہو چکے تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں ساتھ بھی امام علی مقام کی طرف بڑھ گئے ہیں امام علی مکان نے بھیاانک جنگ کی ہے خدا کی قسم تاریخ لکھتے ہوئے ہو جاتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اکیلے پچپن سالہ علی کے شہزاد نماز رسول کی جب تلوار چل رہی تھی اور جب لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھی تو سوچنے پر سب مجبور تھے کیسی تلوار ہے تو یہ کتنا بہادر علی کے کچھار کا شیر ہے واقعی علی کا دلارا ہے نماز رسول ہے ان سے تلوار چلانی آسان نہیں ہے اب دور دور سے تم تم تیروں کی بارش کرو اب دور دور سے تیر پھینکے جائیں دور دور سے تیر پھینکے جا رہے ہیں اگر امام علی مقام ربی اللہ سالان کے جس میں اکبر پر بہتر زخم لگے تھے مسلمانوں ایک زخم سے آدمی انسپائر کر جاتا ہے ایک زخم اس کو لگ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے مگر بہتر بہتر زخم امام عالی مقام کے طرح جس پر لگے بہتر زخم کیوں لگے تھے آپ کے بہتر ساتھی تھے کربلا کے میدان میں سب جا چکے تھے سب تو ایک ایک زخم لے کر کے گئے تھے مگر سارے لوگوں کا ایک ایک زخم امام نے لے لیا تھا اے بہتر تمہارا درد میں موجود تمہاری محبت ہمارے سینے میں موجود ہے ان بہتروں کو جتنا زخم کربڑا کے میدان میں دیا جا رہا ہے اتنا اکیلے نماز رسول کے جس میں آہار پر زخم لگ رہے ہیں بہتر زخم کھانے کے بعد نماز رسول جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو یزیدیوں کے قدم ہٹنے لگتے ہیں وہ زمین تھرا جاتی ہے سورج کاپنے لگتا ہے اس کی شوائیں مدھن ہو جاتی ہے آسمان سے خون کی بارش ہونے لگتی ہے پتھر کے نیچے سے خون نکلنے ہے لہر فراق کی لہریں رک جاتی ہیں بلکہ موقع بیان کرتا ہے کہ شہادت حسین کی دن ساری دنیا کے دریاؤں کی روانی ٹھہر گئی تھی اور آسمان اتنا رویا تھا اتنا رویا تھا کہ اس کے رونے کی سرخیاں آج بھی آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہیں وہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے امام حسین سمیر پر تشریف لائے ہیں یزیدیوں نے گھیر لیا مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے امام کے اوپر تلوار چلانے کی تلوار کرائی کس نے اس میں اختلاف ہو گئے لیکن صحیح صحیح زیادہ کر روایت یہی پائی جا رہی ہے کہ سیمرزل روشن آگے بڑھا اور جیسے آگے بڑھا امام پر تلوار چلانا چاہتا ہے حضرت امام والی مقام فرماتے ہیں ذرا تو اپنا سینہ تو ہمیں دیکھا تب تک نگاہ پڑ جاتی ہے حضرت امام فرماتے ہیں وہاں کئی میرے نانا نے سچ فرمایا تھا حسین تیرے خون میں ایک کو ہی کتا اپنا منہ بوائے گا اس کے سینے پر برف کا داغ تھا وہ کو ہی کتا سیمرزل روشن ہی تھا اور یہ جانتے ہو سمر ضلع کون تھا پیارے اس کے چار چار رشتہ دار کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تھے اگرتے کم البنی حضرت علی کی بیوی بی بی. یہ اس کی پھوپی لگتی ہیں یہ سمر دل روشن وہ ہے حضرت پاس اس کے امام زاد بھائی لگتے ہیں پھوپی ذات بھائی حضرت عثمان حضرت عبداللہ اللہ ابن کیا نام عطیل یہ سب کے سب اس کے رشتے دار لگتے ہیں اس نے چار لوگوں کے بارے میں کہا تھا میں نے امن ومان لے لیا حسین کا ساتھ چھوڑ دو مگر ان لوگوں نے کہا تھا ہر جت نہیں امام حسین کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے کتنا قریبی معاملہ یہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سینے کے قریب آتا ہے امام علی مقام فرماتے ہیں بتا وقت کون سا ہے پتا چلا جمعہ کا وقت ہے آپ نے وشاس فرمایا یہی سلیس سلوک تم لوگ رہے ہو میرے نانا جان کا حتبہ خطیب پڑھتے ہوں گے اذان ہو رہی ہوں گی محمد رسولا جا رہا ہوگا ان کے نمازے کے ساتھ ہی رویہ تم لوگ برت رہے ہو امام حسین فرماتے ہیں قریب سے جب وہ قریب سے ہٹا تو امام نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ کے بل کر دیا پیشانی سجدہ میں جاتی ہے اس طرح سے سنا ہوتے ہیں اگر امام حسین اللہ کی منزل ہو گئے امام حسین کے مقد زبان پر شبہانا ربی اللہ ہے شبہانا ربی اللہ کی تلاوت فرما رہے ہیں ادھر ظالم کی تلوار چلتی ہے تلوار کا چلنا تھا کہ حضرت امام علی مقام کا مقدس سر آپ کے جسم سے الگ ہوتا ہے ایک نور کا نیچے سوار بھرتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان نور پھیل جاتا ہے نزیدی ٹہل جاتے ہیں ان کے قدم ہلنے لگتے ہیں وہ زمین کاپنے کا لگتی ہے اس کے بعد ایک ظالم نے حضرت امام علی مقام کے امامے کو اتار لیا ایک نے تلوار کو لے لیا ایک نے پٹکے کو لے لیا اور اس کے بعد نے حضرت امام علی مقام کے مقدس جس پر اپنے گوڑوں کو دوڑانا شروع کیا تاریخ کاپ کا رہی ہے ان جملوں کو لکھتے ہوئے زمین ہل رہی تھی پکا رہی تھی میرا مولا محماد کیسا امتحان ہو رہا ہے پروردگار اللہ کی طرف سے مناظر ندا دے رہا تھا عمان حسین کے صبر کا جواب نہیں ہے اور تعلیم کے صبر پر جو انہیں اجرا فرمائے گا اس کا بھی جواب نہیں بے شک اللہ صدر کرنے والوں کے ساتھ ہے حسین نے سجدے کا وقار بچا لیا ہے حسین نے اپنے خون سے اسلام کے چہرے پر وہ خاضہ مل دیا ہے جس خاضے کی بنیاد پر قرآمت تک اسلام چمکتا رہے گا اسلام چمکتا رہے گا اور ہر ساخی کو فاجر کے لیے ذہن و فکر مل جائے گا کہ اسلامی قانون کا امام فاسک نہیں بن سکتا ہے مسلح امامت فاضر کے لیے نہیں ہے وہ امام اور امیر مسلمان گنگار نہیں ہو سکتا ہے یہ دیا, دیا, دیا خیمے خیمے بیٹھ گئی حضرت, لگے حضرت کو سبالا یہ ظالم پڑے آگے تو حضرت ہاں. رسول اللہ کی شاہ دیا ہے اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا تو مت آنے سے پہلے فاطمہ کی بیٹی یہ قیامت برتا کر دے گی یہ ساری مقیمات کو کہا کا خبردار کوئی بھی کری نہیں جائے گا سارے لوگ وہاں سے پلٹ پڑے اگر زینات اضرت نام زرو لیں اگر تو امر بات اگر تو امر لائلات اور کچھ اور بچیاں بچی ہوئی تھی थी और कुछ और छोटे بچ बच تھے थे سب کو قیدی بنا लिया گیا ان کے جاتی ہیں یہ سستکیاں لے لے کر کے وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں تین دلکار کا عرصہ ہو گیا پانی نہیں ملا ہے تین دن کا عرصہ ہو گیا نہیں ملا ہے یہ ہول بھی دیکھا ہے کیا کربلا کی سرزمین سے سخت کام سخت مشکل کام آپ کا ذمہ آئے گا نہیں نہیں انام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کتنی سختوں کو برداشت کر کے اسلام کو روشنی دی تھی اور اسلام کے والوں کو پیغام دیا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے اسلام کے ماننے والوں کو دبایا نہیں جا سکتا ہے اور اسلامی ذہنت فکر رکھنے والوں کو نٹایا نہیں جا سکتا ہے اضرا دیکھو یہ پیغام کربرا کے میدان سے ملا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب کے ساتھ میں تمام عورتیں کر دی جاتی ہیں یہ ظالم لوگ اپنی رات وہی منا رہے ہیں تمام شہیدوں کے جسم پڑے ہوئے ہی ہیں امام ع مکان کا مقدس جسم ممکن قبرہ کے میدان میں ہے اگر سے امام علی مکان کے سر کو ان لوگوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے شہدا تھے ان سب کے سروں کو اپنے قبضہ میں کیا لیکن نہیں جب کافیہ روانہ ہونے والا تھا تب سروں کو قبضہ میں کیا گیا ہے امام علی مکان کے سر کو یہ اپنے قبضہ میں کیے ہوئے ہیں ان ظالموں کی حویث ابھی نہیں بجھی ہے یہ ظالم امام حسین کو شہید کر کے حکومت کو استوار کرنا چاہتے تھے اور یہ کو مضبوطی دینا چاہتے تھے لیکن ہون حسین نے حسینوں کی کردے دی کیا? نہیں نہیں ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے حسین کا خون بہا کر کہ تم غیر شرعی اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دے دو یہ معاملہ حسین کے خون سے نہیں ہوگا حسین کے خون سے حق و صداقت کا پرچم بلند ہوگا حسین کے خون سے قرآن کی عظمت کی سلامتی کا پیغام کربلا سے نشر کیا جائے گا امام حسین نے کربلا کی سردویج پر یہی ذہن دیا تھا اے نانا جان کے امت یور میں تو رہا ہوں مگر سجدے کی ابھی بھی دیکھ لو میں جا تو رہا ہوں مگر نماز کا پیغام ابھی بھی دیکھ لو میں جا تو رہا ہوں مگر حق و صداقت کا دامن کل اپنے ہاتھوں سے پیمنٹ تک نہ چھوڑنا یہی پیغام حسین ہے اور کا پیام ہے اور میرا پیام اور ہے اور عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس جنازہ کربلا کی تزرین پر رکھا ہوا ہے امام علی مقام کو شہید کے بعد گھوڑے دبانے کے بعد یہ ظالب لوگ آئے اپنے اپنے خیموں میں فوجی اور ایک اونٹ کو ذبح کیا اور زبا کرنے کے بعد جب اس کا سالن تیار کیا نکال رہے ہیں کھانے کے لیے تو مکمل سالن اندرائن کی طرح سے کروا ہو گیا ان لوگوں نے ہانڈیوں کی ہانڈی پلٹ دی خون بن گیا بالکل یہ جب کربلا کی مٹی اٹھا رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے لکڑیاں توڑ رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے امام حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے تھے کربلا کی سرزمین پر ایک کروا آیا اور امام حسین کے خون میں اپنے منہ کو لگا کر کے اوڑا مدینہ طیبہ پہنچ گیا ہوتے اڑتے حضرت سوہرا اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی وہ کوا مکان کے سہن پر بیٹھ کر کے کہتا ہے کربلا حسین کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیے گئے حضرت سوہرا دیکھتی ہے کوا غائب ہو گیا اور رونے لگی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یہ ابلا مدینہ طیبہ میں اور لوگوں کو پہنچ جاتی ہے اور جب پہنچتی ہے تو حضرت امر سلمان نبی کی بی, بی جن کو سرکار نے مٹی شریف دی تھی اور انہوں نے رکھ لیا تھا وہ کہتی ہے میں نے اٹھا کر کے اس مٹی کو شیشی میں رکھا تھا دیکھ رہی ہوں تو پوری شیشی خون سے بھر گئی ہے مدینہ طیبہ میں جو پتھر کھایا جاتا ہے خون نکل رہا ہے دیوار پر خون کے چھینٹے دکھائی دے رہے ہیں کعبہ شریف کا حال تو یہ تھا کہ کعبہ شریف کے گلاف پر خون کے چھینٹے دکھائی دیے اگر عبد اللہ ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا in the car. کی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے انمر پر گرد و غبار لگے ہوئے ہی ہیں میرے سرکار کی بکھی ہوئی ہیں اور میرے آقا کے مقدس ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون جمع ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ حال کیا ہے آقا فرماتے ہیں اے ابن عباس اب یہ میرے نماز سے اسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح صبح سے جمع کر رہا ہو کی سرزمین پر میرا نوازا شہید کر دیا گیا اگر کیا باغ میں خاص کہتے ہمیں گھبرا گیا میں نے اس خواب کو بیان کیا تو مدینہ کے تمام لوگ آ رہا کلاس آرائیاں کرنے لگے اور سب کو یقین ہو گیا کوفہ میں حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی اب سب خبر منگوانے پر لگ گئے ادھر اوزا نقشہ ملاحا کرو پیارے امام حسین کی شہادت پر رویا کون نہیں ہے زمین رو پڑی ہے آسمان رو پڑا ہے خانہ کعبہ کے گلاف پر خون کے چیٹے دکھائی دیے ہیں لکڑیاں توڑی گئی ہیں تو امام حسین کے رونے پر ان سے خون نکل رہے ہیں ہم اور آپ کیسے ہیں کہ امام حسین پر معذلہ اعتراض کر رہے ہیں بجائے خون آنسو بہانے کے ہم بہ خون کے آنسو بہانے کے بغائے اگر محبت کے آنسو کے چند قطرے ہی امام حسین کے نام پر گر جائیں تو یہی بہت ہے امام حسین کے لیے آج تمہیں تلوار نہیں چلا لی ہے لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ جب حسین کا نام آئے تو آنکھیں بھیگ جائیں جب حسین کا نام آئے تو احترام سے دل جھک جائے جب امام حسین کا نام آئے تو پلکیں جھپکتی ہوئی دکھائی دیں جب امام حسین کا نام آئے تو زبان ادب سے امام حسین کا نام لے کب تو سمجھو کہ امان حسین کی محبت تمہارے دل میں ہے امام حسین کی محبت میں گلا کابت اور خون کے چیزیں دکھائی دے رہے ہیں امام حسین کی محبت میں آسمان رو رہا ہے ہم انسان ہو کر کے امام حسین کے نام پر آنسو کے قطرے نہ گرنے پائے یہ کیسا دل ہے جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا پتہ لگانا مشکل ہے سنا وہ امام حسین ہیں ان کے نانا کی پیدائش سے پہلے پہلے ایک گرجہ گھر میں ایک پتھر ملا تھا اور اس پتھر پر لکھا ہوا تھا یہ شیر آ ترجمت قطلس حسین چکراتا جب ہی یومل قیام حسین کو قتل کرنے کے بعد وہ قتل کرنے والے لوگ حسین کے نانا کی شفاف تو امیدوار قیامت میں ہوتے ہیں وہی نہیں, نہیں قیامت میں ان کا ہے حسین کے قتل کی بنیاد پر نانا کی شفاف نہیں ملے گی یہ ایک ہزار برس پہلے آئے کریم کی ولادت سے پہلے, پہلے پہلے ایک ہزار برس پہلے ان رون کے ایک گرجہ گھر میں ایک پتھر پر یہ شیر لکھا ہوا ملا تھا وہ حضرت امام حسین کی عظمت ہے آؤ دیکھو حضرت امام حسین کربلا سرگر آپ کی مقدس آپ کے مقدس جس کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور شہیدوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں صبر کو بھی سوچنا پڑا صبر کیا ہے اور ظلم کو بھی سوچنا پڑا کہ کی ظلم کیا ہے چاہے جس روپ میں ظلم آئے امام علی مقام نے ہر طرف سے ظلم کا مقابلہ کیا اور اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت کر دی ہے انشاءاللہ بیان باقی ہے وقت تمام ہوا سفینہ چاہیے اس پہرے بیکران کے لیے یہ محفل نور زندہ باد السلام علیکم الحمد للہ <رب العالمين> وسلہ تو وسلا سید المرسلین دل آلہ والا آل تاحری العظم الجيلان محي الدين وأهل بيته يجمعين أم ما بات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن لغزيم الفرقان الحميد ومن يعمل نسقى لذرة خير يراه ومن يعمل نسقى لذرة شر يراه سبحان الله صدق الله البصير القدير صدا رسول بشیر النظیر ہو بلال الائق احترام والمائے اہل سنت قابل قدر شامعین حضرات آئیے ہوں اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت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 دورو شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلاۃسلام علیہ رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات نعت پاکے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محفل کا آغاز ہو اعلی حضرت عظیم البرکت آیتم آیات اللہ معذم مع رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک اس کے کچھ اشعار ہوں گے اور فر انشاءاللہ شاء تعالی بات آگے بڑھ جائے گی با قدم ہے تمہیں سلطان زام پھول با قدم ہے تنی سلطان زام پھول لب پھول دہنی پھول بدن پھول زم کیا بات ہے راجا اس چمیستان نے کرم کی کیا بات ہے راجا اس چمیستان نے کرم کی جسم خوشن رہا ہے جسم پھول نبی کون صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں پھول ہیں جنت کے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو سنگھا کرتے تھے اور انشاد فرماتے تھے ان سے مجھ جنت کی خوشبو آتی ہے حضرت مان حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سارے پاک سے لے کر کے اور سینے پاک تک مشابہ تھے اور وہاں سے لے کر کے پھر پان شریف کے حضرت امام حسین آپ کی شبیر تھے بے شک دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے تو مکمل شبیر مستعفی دکھائی دیتے سبحان اللہ, اللہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دونوں سے بہت پیار تھا بے شک یہ نوازے ہیں آپ کے آپ سنتے آئے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے اور کس حالت میں نماز کی حالت میں میرے آقا نماز ادا کرتے ہوتے اور امام سرکار کے پشت انور پر سوار ہوتے غور فرمائیے محبت کا عالم بلکہ یہاں تک روایتوں میں باتیں موجود ہیں کہ جب سرکار سجدہ میں ہوتے تو آکا کے پاؤن شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین دوسرے سنت نکل جاتے لیکن کبھی بھی نبی کونین نے اپنے شہزادے کے تعلق سے منع نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو ان دونوں کو روکو ایسی حرکت نہ کریں نہیں حضرت امام حسین امام حسن کو آکا اپنی گود میں لے لیتے تھے اور لے کر کے ان کے رخسار लिया کا थे। لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ ان کو رونے نہ دو ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اب آپ غور فرمائی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی گود میں امامین کریمین اگر رو تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور کربلا کے میدان میں امام کے آنسو گرے ہوں گے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے کیا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایزا نہیں پہنچی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت یحیہ علیہ السلام کے قتل پر ان کے بدلے میں ستر ہزار قتل کیے گئے تھے اور میرے اس بیٹے کے شہید ہونے پر ستر ہزار اور ستر ہزار مارے جائیں گے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیسی خبر دے رہے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں ارے باب علی بقام کی شہادت ابھی بعد میں ہوگی اور شہادت کی خبر اور آپ کے شہادت کے بدلے میں جتنے مارے جائیں گے اس کی خبر نبی قانین آج دے رہے ہیں اس سے بھاری اور ثبوت چاہیے علم غائب کا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کا پورا نقشہ بیان فرما دیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک لڑکا ہوگا وہ میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرے گا میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا لوگوں نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا اس کا نام بھی ہے آقا فرماتے ہیں اوقال و لہو یزید کیا اس کو یزید کہا جائے گا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کربلا سے پہلے ان باتوں کو فرمایا کیا علم غائب کے لیے کافی نہیں ہے سچ ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بدلنے والے کے نام تک کی وضاحت فرما دی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نام تک کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کو یزید کہا جائے گا بنو میا کا ایک فرد ہوگا ایک لڑکا ہوگا جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت ہی کو تو یہ بدل رہا تھا امام مامالیہ مقام کھڑے ہوئے اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا امام علی مقام کھڑے ہوئے یزید کا جرم کیا تھا کہ جس بنیاد پر حضرت امام حسین علی اللہ تعالیٰوں کو کربلا کے میدان میں ان ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا یزید کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ گانے سنتا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کوئی بھی گنا کرنے میں جھجک نہیں محسوس کرتا تھا بلا خوف و خطر گناہ کا مرتکب ہو جاتا تھا فاسق تھا فاجر تھا گناہگار تھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں تین ہزار رکاٹ نماز نفل فرض کے علاوہ پڑھتے سبحان اللہ حضرت امام حسین نے پچیس حش پیدل کیا تھا سبحان اللہ اب آپ سوچو کہ ایک مرتبہ کوئی فرض حج ادا کرنے تو اس کا مرتبہ کیسا ہوتا ہے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پچیس مرتبہ پیدل حج کیا تھا وہ حضرت امام حسین ہیں اتنا مقدس ہاتھ اور اتنا پاک ہاتھ ایسے باطل اور گنہگار کے ہاتھ پر کیسے چلا جاتا ایک انسان خود سوچنے پر مجبور ہے بہرحال یہ ساری باتیں تو ہوئی لوگوں نے یہ سمجھا تھا اور یزید کے حامیوں نے تصور کیا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دینے پر یزید کے راستے سے رکاوٹ کے سارے کانٹے دور ہو جائیں گے لیکن قتل حسین اصل میں مرگے عزیز ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے بعد بجائے اس کی حکومت مضبوط ہونے کے اس کی حکومت کے پائے اور اکھڑنے لگے کیا کہنے اس کے قانون کو مضبوطی ملنے کی اس کو ضلع و رضالت کا سامنا اور کرنا پڑا امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید کو دمشق کی سرزمین پر سب سے زیادہ جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ جس دن سے دمشق کی سرزمین پر امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا تھا اور دمشقی کے لوگوں نے دیکھا تھا اسی دن سے گھر گھر میں ماتم ہو گیا تھا اور تمام بچے عورتیں سب رو کر کے یزید کو برا بھلا کہہ رہے تھے یزید کے تعلق سے کوئی خوش فکری میں نہیں تھا اور نہ یزید کے تعلق سے کسی کو کوئی حوصلہ رہ گیا تھا بلکہ جو جہاں ہوتا وہی لان تان کرتا رہتا وہی برا بھلا کہتا رہتا یزید کی نیند حرام ہو گئی اطمینان کے ساتھ یہ دمشکی سرزمین پر امان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید ثالب نے حضرت امام زین اللہدین نبی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ علی ابن حسین یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ حق پر تھے کہ میں حق پر ہوں حضرت امام زین اللہدین نے اشاد فرمایا میرے باپ حق پر تھے آپ کے باپ حق پر ہوتے تو فتح آپ کے باپ کو ملتی آپ نے فرمایا میرے باپ جنگ کرنے نہیں آئے تھے کہ جو فتح شکست کا معاملہ ہوتا میرے باپ کو تم لوگوں نے مہمان بنا کر کے بلایا تھا گوفا والوں نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور دھوکہ دڑی کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی ہے دنیا اس دھوکے باز کے دھوکے کی تاریخ کو پڑھتی رہے گی اور قیامت تک لامت ملامت کرتی رہے گی یہی تمہاری شکست ہے اور یہی میرے باپ کی جیت ہے سبحان اس نے کہا دیکھو اگر تمہارے باپ حق پر ہوتے تو رق کی طرف سے ایسا نہ ہوتا حضرت نام سے پورے فوراً دلیل قائم کی شاس فرماتے ہیں دیکھو کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی اس کے اوپر مصیبت آئے گی اور جتنی مصیبت اس نے لکھ دیا ہے اتنی مصیبت آ کر کے رہے گی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے لیکن تمہاری آس میرے باپ کے خون سے برباد ہو گئی تم نے اپنے ہاتھوں کو میرے باپ کے خون میں رنگین کر لیا نہ تو تمہاری حکومت مضبوط ہو سکتی ہے اور نہ تم کامیاب ہو سکتے ہو دنیا کے ان پر لامت ملامت بھیجتی رہے گی اور دنیا میرے باپ کے زور افسوس کرتی رہے گی اور خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی یہی میرے باپ کی جیت ہے بے شک حضرت شکت امام زین اللہ کے سامنے خاموش ہوا اس نے کہا کہ علی ابن حسین تمہارے کچھ مطالبات ہوں تو بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ حضرت امام زین اللہ تین نے فرمایا تم سے میری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مطالبات کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو تو تین باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ میں گنشت کے جامع مسجد میں تقریر کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالہ قرضوں میں انہیں قتل کروں گا اور تیسری بات یہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں یزید نے کہا ٹھیک اس میں سے تو دو باتیں میں اسی وقت منظور کرتا ہوں جامع مسجد میں تقریر کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہے مدینہ طیبہ میں آپ کو پورے قافلہ کے ساتھ روانہ کر دوں گا لیکن آپ کے باپ کے قاتلوں کو حوالہ کرنے میں مجھے دقت ہے پھر بھی میں پتہ لگاتا ہوں کہ سر امام کو کربلا کی سرزمین پر کس نے تن سے جدا کیا تھا اس کو آپ کے حوالے کر دیا جائے دیکھو امام حسین کی جیت ہو گئی کہ کی نہیں کیا کہ قانونی سورت دشمن ہی کی طرف سے پیدا ہو گئی اس نے اعلان کیا کہ کس نے حسین علی کا سر تن سے جدا کیا تھا سب انکار کر رہے ہیں کیا کہنا تو سمر بول رہا ہے نہ تو سنان بول رہا ہے نہ تو ہولی بول رہا ہے نہ ہرملا ابن کاہیل بول رہا ہے نہ ابن سات بول رہا ہے کوئی اقرار نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے سر امان کو تن سے جدا کیا سب انکار کر رہے ہیں میں نے نہیں مارا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا ہے یزید نے کہا جب مارنے والوں کا تاجگل نہیں ہو پا رہا ہے تو قاتلوں کو حوالہ کرنے سے میں مجبور ہوں البتہ آپ چلیے آپ کو جامع مسجد میں تقریر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے چنانچہ جمعہ کا دن تھا موز جیسے اذان دیتا ہے مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے نمازیوں سے امام حسین کا بیٹا کربلا کی سروزین سے جو لوٹا پھوٹا گیا ہے دنشت کے جامع مسجد میں مسلح امامت پر کھڑا ہو رہا ہے یزید کے سامنے یہی امام حسین کی جیت ہے اور یہی عزیب کی شکست ہو گئی ہے امام حسین کا لوگ تھا کھڑے ہو کر کے جب بیان دینا شروع کرتا ہے اے لوگوں یہ بتاؤ آج جمعہ کا دن ہے ابھی مسجد اذان دے رہا تھا کس کے نانا کا نام لیا جا رہا تھا کس کو محمد رسول اللہ کہا جا رہا تھا دنیا میں کون ہے میرے باپ حسین کے علاوہ جو نبی کا نواسا ہو تو جامع جامع مسجد دنشت کے لوگوں مسلیہ کی آنکھیں ہی جاتی ہے ایک تحرام برپا ہو جاتا ہے قورم یزید نے اشارہ کیا محسن کو کہ دوبارہ ازان دو جب محسن دوبارہ اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جیسے کہ اللہ اللہ جیسے اذان کے کلماس پڑھتا ہے کہ شہاد اللہ محمد رسول اللہ حضرت امام علی مکان کے شہزاد امام ضع اللہ محسن سے کہتے ہیں محسن ٹھہر جاتا ہے آپ کہتے ہیں ایک دم شک جامع مسجد میں آنے والے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک ہفتہ کا عرصہ گزرا ہے जा रहा है کھڑا ہوں किसके नाना کسے کہا جا رہا, کس کے نبین, کس کے کا جا رہا ہے سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا حسین ابن علی زندہ حسین ابن علی پائیں گا بات یہ حسین ابن علی آپ آب پر ظلم ہوا ہے نے ظلم کیا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کی روتے روتے ہسکیاں بچ جاتی ہیں اگر امام مقام شہزادے نے مسجد میں للکار اور لڑکا ہوئے فرمایا کہ خبر بار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے تم لوگوں نے اپنی کو برباد کر لی ہے اب رونے سے کیا ہوگا اب تو تمہیں قیامت تک رونا پڑے گا اب تمہارے رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تمہیں رونا تھا تب کو نہیں روئے تم نے آل رسول کو کربلا کی پتی ہی ریت پر اڑایا ہے تمہیں کرامت تک سکون نہیں ملے گا حضرت امام زین اللہ رضی نبی اللہ تعالیٰ ہوتے اس بیان سے بنشک میں ایک ہنگامہ بڑھتا ہو جاتا ہے امام زین اللہ دین نے جانے کا انتظام کیا حضرت امام زین اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قافلہ کے ساتھ نعمان بن بشیر کی قیادت میں دمشک سے روانہ مدینہ طیبہ کے لیے ہو جاتے ہیں یہ وہی رکا پکا قافلہ ہے جب مدینہ طیبہ کی طرف سے کربلا کی طرف چلا تھا تو تھے. جب کی طرف چلا تھا تو حضرت علی اکبر تھے جب کربلا کی طرف چلا تھا تو علی اکبر جوان بیٹے تھے جب کربلا کی طرف چلا تھا تو حبت قاسم تھے جب کربلا کی طرف چلا تھا تو تمام اہل بات اتحاد تھے تمام لوگ تھے لیکن پڑا پڑا آج یہ لوٹا پوٹا فاصلہ اب اوٹا سے دنشق دنشق سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے حسین شرما نہیں ہے علی اکبر قاسم کی جانی نہیں ہے عباسلم دربار کی قیادت نہیں ہے یہ قافلہ چلا جا رہا ہے اور جب مدینہ رسول کے قریب پہنچا ہے تو سنو مسلمانوں جیسے مدینہ والوں کو پتا چلا حسین ابن علی کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے پورے مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے ہیں عورتوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں بچے اپنے ماؤں کی بوڑوں سے اچھلنے لگتے ہیں اس کافلے کو دکھا دو جس کافلے میں حسین گئے تھے اب نہیں ہے اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں ریت گئے تھے اب نہیں ہے اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں اب گئے تھے اب نہیں ہے اس کافلا کو دکھا دو جس کافلا میں پاپتی سکینہ آ رہی ہے اس قافلہ کو ہمیں دکھا دو جو لٹا پھٹا قاصلہ آ رہا ہے بچے ماؤں کی گودوں میں تڑپ جاتے ہیں ماؤ کی آنکھیں ہی جیگ جاتی ہیں طیبہ والوں کے روتے ہوئے اپنے نانا جان کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں ساری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ملازمہ فرمائیے ہم کس طرح لوٹ کر کے آئے ہیں یا رسول اللہ ہم کس طرح کٹ کر, کر کے آئے ہیں یا حبیب اللہ ہمارے فرمائیے میرے دیکھیے ہمارا حال کیا ہے کون ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں کون کوئی فریاد پیش کرتا تھا تو فریاد کو پہچا کرتے تھے گئے جب تین دن کا عرصہ گزا تو دیہات سے صحابی آئے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی سے پوچھ پڑے اے اے یہ تو بتاؤ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں ملیں گے تب تک حضرت علی ہونے لگی کرواتے ہو دیکھو سامنے جو تم قبرے انور دیکھ رہے ہو اسی قبر انور میں آج تین دن کا رسا ہوا اللہ کو ہمیں تشریف کروا ہے سرکار آرام فرما رہے ہیں اس دنیا سے چلے گئے وہ صحابی چیخ مار کر کے رو اور کرتے ہیں ہیں اور یا رسول اللہ اب ہم کہاں جائیں ہم نے اپنے جان پر زور کیا ہے ہم نے اپنے نفس پر بہت بہت کیا ہے یا رسول اللہ ہماری پریات کون سنے گا اور قبر انور کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہیں جب ندی کتاب ہمیں پریاد کرتے ہیں تو قبرے انور سنو دیا مل کب نہیں کب اٹھنا لکھا تیری بخشش ہو گئی کسی مزاق کا پروانہ دے دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمانے آپس سے مزاق کا پروانہ مل جاتا ہے کبھی تو اللہ حضرت قبیم البرکب فرماتے ہیں لوگ نہیں نبی کی بارگاہ میں تم فریاد پرو تو نبی سن تو نہیں رہی میں God bless دین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے سارے داستان کو نانا کے حضور میں بیان کر رہے ہیں مدینہ طیبہ میں جو پتھر اٹھایا جاتا خون نکلتا خدا کی قسم شہادت حسین اباقہ سامنے رکھو تو ایمان مچلنے لگتا ہے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں سات روز تک پوری دنیا میں اندھیرا چھایا تھا سورج ترو ہوتا تھا مگر اس کی شہائیں پھیکی پھیکی رہتی تھی اور جو اپنے کپڑے کو دیکھتا اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے دکھائی دیتے بلنے پر وہ چھیٹے چھوٹے نہیں تھے آسمان کے کناروں سے خون کی سرخی لائی ہوئی تھی آسمان کتنا رویا تھا آج بھی اس کے رونے کی نشانی شفت کی شکل میں آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہے یہ شہادت حسین کے بعد آسمان رویا ہے حضرت ام سلمہ سرکار کی بیوی فرماتی ہیں کہ جنات نا کر رہے تھے حسین کے قتل رونے پر جنات رو رہے تھے حسین کے شہید ہونے پر دنیا کا کون سر نہیں رہا تھا چر پرند رو رہے تھے اس لیے نے سمجھا تھا کہ مجھے حکومت مل جائے گی ابن زیاد جس نے کربلا میں ساری کرتوت کروائے تھے اس کو خورا کی گورنری کی لالچ دی گئی تھی لیکن نہ تو اس کو خورا کی گورنری ملی اور نہ اس کو کوئی عہدہ ملا کسی عزیبی کو کوئی دنیا کی چیز نہ مل پائی وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کی بنیاد حسین کو قتل کر کے دنیا بنا لیں گے لیکن یہی فوراً بات سمجھ میں آ کہ دین کو برباد کرنے کے بعد اگر کوئی دنیا بنانا چاہتا ہے تو دنیا نہیں بن سکتی ہے. اگر دین کے پیچھے وہ دنیا بنانا چاہے اور دین کی حرمت لوٹنا چاہے تو دنیا نہیں بنا پائے گا یہ بھی خبر ہم کو میدان کربلا سے مل رہی ہے یہ بھی دستور ہم کو میدان کربلا سے مل رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون پر اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہا تھا لیکن حکومت مضبوط ہونے کے بجائے حکومت بکھرتی چلی جا رہی ہے مدینہ طیبہ کے لوگوں نے جب سنا کہ اس طرح سے یزید نے ظلم کیا ہے اور اس طرح سے یزید نے امامی حسین کو شہید کروایا ہے تو مدینہ طیبہ سے ایک وفد تیار ہوا اس چل کر کے معلوم کیا جائے گنش میں اس طرح کی باتیں کیوں پیدا کی گئی ہیں چلانچ ایک وفد مدینہ طیبہ کا بڑے بڑے تابعیوں پر اور بڑے بڑے متقیوں پر مشتمل ہو کر کے جاتا ہے یزید کو جیسے پتا چلا کہ مدینہ طیبہ سے ایک وفد آ رہا ہے ہمارے حالات کو جاننے کے لیے تو اس نے پوری تیاری کر وفد جا کر کے پہنچا وفد نے سارا پتہ لگایا اور پتہ لگانے کے بعد چلنے لگا تو یزید نے بڑے تف سے تحائف دیے وفد مدینہ طیبہ آ کر کے رو رو کر کے بیان دینا شروع کیا کہ کی اس نے امام حسین کو ظلمن قتل کیا ہے امام حسین اس کے ہاتھ پر ہاتھ کیسے دے دے صحیح ہے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ صحیح ہے شراب کا آدی ہے وہ صحیح ہے گانے سنتا رہتا ہے وہ صحیح ہے کتوں بندروں کا کھیل دیکھتا رہتا ہے یہ صحیح ہے کتوں اور بندروں کے کھیل دیکھنے والے کے ہاتھ پر امام حسین ہاتھ کیسے دے دیتے مدینہ طیبہ کے لوگ بکاؤ نہیں تھے انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مدینہ طیبہ میں پوری حقیقت حال کو بیان کر دیا اب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے یزید کی بغاوت کر دی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو خام خواہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ہم نماز بنتے ہیں اور کبھی عزید کی تعریفیں کیا کرتے है. ان کا جال ذہنوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی کوئی بغاوت نہ کرتا لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد پورے مدینہ طیبہ کے لوگ یزید کی بغاوت کر رہے ہیں اور یزید کی بات کو توڑ رہے ہیں یہی سے پتا چل گیا امام حسین نے جو تحریک چلائی تھی وہ صحیح تحریک ہے امام حسین نے جو یزید کے خلاف کیا تھا وہ صحیح کیا تھا امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے اور شہادت کے بعد مدینہ طیبہ میں عزیب کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے پتا یہ چلا کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بغاوت کی تے معلوم حسین کے بغاوت پر بغاوت کی ہے کہ محمد حسین کی تحریک پر تحریک چلائی گئی ہے مدینہ طیبہ کے لوگ انکار کر بیٹھے جب یزید کو پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ انکار کر بیٹھے ہیں اور ہماری حکومت کو غیر شرعی حکومت قرار دے رہے ہیں اور مکہ کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں تو اس نے اپنے ایک فوجی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو اب تم کو مدینہ پر لشکر کشی کرنی ہے وہ مسلم بن اقبا یا مصرف بن اکبر جو فوج کا سردار بن کر کے لشکر جرار لے کر مدینہ کی طرف چلا اب پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یزید کی حکومت کام کرنے والا جنت میں جائے گا یہ تینوں کام کرنے والا بخش کا حقدار ہو سکتا ہے یہ تینوں کام کرنے والا رقرت کا مستحق ہو سکتا ہے حدیث تمہیں یاد نہیں ہے سمجھ رہے ہو تمہارے تو اس حدیث کو سمجھ پائیں گے جب کسٹم دنیا کی جنگ ہوئی ہے تو یزید کی عمر چار سال کی تھی, تھی اور چار سال کا بچہ جنگ میں نہیں گیا تھا اس لیے یزید کی خاہ کے لیے حمایت مت کیا کرو حدیث سے دنیا پیش کر کر کے نزدیک حرامیا بلاؤ سنو تمہیں حل نہیں ہے میرے یہ کہنا تعالیٰ علیہ وسلم کے نوازے کے تعلق سے یزید نے اتنا خراب کام کیا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان اتنا خراب نہیں کام کرے گا لیکن یہ کہنا ہے انشاف کرواتے ہیں جہنم کا آزاد ساری دنیا کے چہندیوں پر ہوگا چہندم کا آپ حسائل کے قاطلوں پر ہوگا برے ہیں اس لیے ان کی خام خاک لے ہے میں آپ کے لیا یزید کے تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہو کربلا کے بعد اس نے کون کون کام انجام دیا مدینہ طیبہ پر اس نے لشکر کشی کروائی مدینہ طیبہ پر جب یزیدی فوج چڑھی ہے تو غسیل الملائکہ حضرت ہنگلہ کے شہزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اپنے حمایتیوں کو لے کر کے نکل پڑا جب میں نے سمجھا کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی تو میں باہر نکل پڑا لیکن لشکر جرار تھا اس کے پاس ہمارے آدمی مقابلہ نہ کر سکے ان ظالموں نے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا اور کتنے لوگوں کو قتل کیا دس ہزار سے زائد تارویوں کو اس میں صحابی بھی تھے اور تباہ تابئین بھی تھے اشراف تھے دس ہزار سے زائد لوگوں کو قتل کیا ایک ہزار عورتوں کے ساتھ اس دری کی ان کی آمرو کو لوٹا جس سے ناگائز بچے پیدا ہوئے اس سالم نے تین دن تک مدینہ طیبہ کو اس طور پر حلال قرار دے دیا تھا مسجد نببی میں یہ سالم داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد جنت کی کیاری کے پاس اپنے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو باندھتے تھے ان کے اونٹ اور گھوڑے وہاں لیب اور پیشاب کرتے تھے آپ غور کرو کتنی بدتمیزیاں ان لوگوں نے کی ہیں تین دن تک مسجد نبگی میں اذان نہیں ہو پائی تھی عجیبی فوج کے الگار سے مسجد نبی اللہ اکبر وہ مسجد جس مسجد کے تعلق سے میرے آقا ارشاد کرواتے ہیں اس مسجد میں کوئی ایک رکعت نماز پڑھے گا تو پچاس ہزار رکعت نمازوں کا سباب پائے گا سبحان اللہ جس مسجد میں پچاس ہزار رکعت نمازوں کا سباب ملے اس میں تین دن تک آواز نہیں آ رہی ہے اذان کی ایک کابئی حضرت شعید بن مسیب رضی اللہ تعالان عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن گیا تھا یزیدی sorta... فوج مجھے پاگل سمجھ کر کے چھوڑ دیتی تھی میں مسجد کے گوشا میں بیٹھا رہتا تھا اور جب اذان کا وقت آتا تو گمبد خدرہ سے آذان کی ازان, ازان, ازان نہیں اور کی آواز سنائی دیتی اور تقبیر کی آواز میں سنتا اسی اختلاح میں میں نماز ادا کر لیا پتا چلا کہ نبی کونین کل بھی زندہ میرے سرکار قبر انور میں تھے اور قیامت تک میرے سرکار قبر انور میں زندہ رہیں گے سرکار کی وہی حیات ظاہری ہے جیسے پہلے تھی وہی اب بھی ہے تبھی تو آلہ تزیب الرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے تو زندہ ہے میرے چشمے چھپ جانے والے چھپ جانے والے مسجد نبوی میں تین دن تک یہ بہنتیاں اس طرح سے کی گئی ہیں مدینہ طیبہ کی آبرو کو پامال کیا گیا ہے <سحن> نبی کون اشار فرماتے ہیں جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا اور جو مدینہ پر چڑھے گا لشکر کشی کر کے وہ جنت میں نہیں جائے گا عید جا کا یہ دوسرا بس کارنامہ تھا جس نے مدینہ الرسول رسول کی حرمت کو لوٹا ہے وہ مدینہ طیبہ اللہ اکبر جس مدینہ کو دیکھنے کے لیے مرد مومن کی نگاہیں ترستی ہیں وہ مدینہ طیبہ جہاں انوار رحمت کی بارش ہوتی ہے وہ مدینہ طیبہ کی صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مکہ کو حرم تو حضرت ابراہیم نے بنایا ہے آپ کا حرم کیا ہے تو آقا ارشا فرماتے ہیں اس پہاڑی سے لے کر کے یہاں تک مدینہ کو میں حرم بنا رہا ہوں مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا ہے تو مدینہ کو میں حرم بنا رہا ہوں اسی لیے مکہ اور مدینہ کو حرمین طیبین کہا جاتا ہے لالا حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں مدین کیسے خدا تجھ کو رکھے ای مدینے کیسے دم رکھ کے چلنا کی آواز یہ ہے اور یزیدیوں کا پلان یہ ہے مدینہ برباد کر دیا جائے مذہب مدینہ طیبہ کی اس طرح سے بے حرمتی ان نادانوں نے کیونکہ وہ کارنامہ آپ نے دیکھا یزید کا ایک مدینہ کی بے حرمتی کروائی اور دوسرے اس نے امام حسین کو شہید کروایا تیسرا کارنامہ اس ظالم کا دیکھئے مدینہ طیبہ سے اس کیا لشکر کا سردار لشکریوں کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے مصرف بن اخبا کا کی موت ہو جاتی ہے راستے میں ایک دوسرا اس کا جنرل گورنر بن ہے سپا سالار بن کر, کے قائد بن کر کے فوج کو لے کر کے مکہ کی طرف بڑھتا ہے مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا تھا مدینہ اور مکہ کے لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مکت المکرمہ کے آنی پر قرار دے دیے گئے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں کے سارے انتظام کو سنبھال لیے تھے جب یزیدی لشکر کا ایک فوج کا بھاری دستہ مکت المکرمہ پہنچتا ہے تو حضرت اپنی فوج کو لے کر کے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد مقابلہ ہوتا ہے یہاں تک تھا کی شریف کے آگ لگ گئی جل رہا تھا اس کے پردے جل رہے تھے ادھر میں یزید کی موت ہو رہی تھی عزیز مر رہا تھا خانے کا ان لوگوں نے بہت اسی خانے کعبہ کے پردے میں حضرت ابراہیم علیہ, علیہ السلام کے تسلیم کے نیچے اسماعیل کے بدلے میں جو تھے اسی میں جائے گا رب بیان فرماتا ہے علم ابرہ آیا تھا اور ابراہ نے کہا تھا میں کعبہ کو اٹھا لے جاؤں گا اور اپنے شہر میں رکھ کر کے میں وہیں کعبہ بناؤں گا تو رب تالا نے حفاظت فرمائی تھی اور ابراہ کے سارے ہاتھی اور کو مختصر چھوٹے سے پرندے ابادیلوں کے سے ہلاک کر دیا تھا مگر دیکھو اس کعبہ کی بے حرمتی یزیدی کر رہے ہیں اور جلاسے کعبہ کو جلا رہے ہیں رب کتنا دردو بار ہے جل رہا ہے اور رب تالا ہلم فرما رہا ہے ایک مرتبہ کابا کی بےرمتی اور یزیدیوں کے بعد کی گئی تھی تیق پیدا ہوا تھا کرامتیش میری نگاہی تھی میں نگاہ رونے لگا اور میں نے گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہ ظالم وہیں سے گرا اس کا سر پھٹ گیا جہنم میں پہنچ گیا وہ کابا ہے خدا کی قسم وہ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری پہل نظر کابا پر پڑے تو جو گا تم مانگو گے قبول فرما لے گا کعبہ <تصفح> کا وقار ہے دیکھتے رہو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو صرف کعبہ کو دیکھے وہ چالیس نیکیاں پاتا ہے اور جو کعبہ کا تماف کرے وہ ساٹھ نیکیاں پاتا ہے اور دیکھا کرے دی تماف کرے ساتھ اور سو نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے آپ ذرا غور کروائیے کہ کعبہ کا وقار کیا ہے کعبہ کو دیکھے تو چالیس نیکیاں مل رہی ہیں کعبہ <تصفح> کا تباف کرے تو ساٹھ نیکیاں ہو پا رہا ہے کس طرح سے کابا کی حرمت ہے ایک نظر خانے کابا پر پڑے تو جو دعا مانگی جاتی قبول ہو جاتی ہے لیکن وہی فوج کے لوگ جلا رہے ہیں موت کیسے ہوئی تین سال آٹھ مہینہ حکومت کرنے کے بعد اس کی موت کے دو اسباب بتائے جاتے ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ شراب پیتا تھا اور شراب پینے کی بنیاد پر یہ ظالم کا پھیفڑا خراب ہو گیا تھا یہ مبتلا ہوا اور اس کے بعد مر گیا دوسری وجہ بتائی جاتی ہے خوبصورت کسی طرح سے اس سے بات ہو گئی اس لڑکی کو پتا چلا یہی انیرے شام ہے اسی کو یزید ابن کہا جاتا ہے اسی نے علی اب نے حسین کو شہید کروایا ہے لڑکی نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ تم سلطان ہو تم آؤ تم عامر ہو جو تم کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اس نے چوتھے اطمینان بٹھا سکون کے ساتھ تھوڑی دور تک یہ چلا تھا مستی میں تھا ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ تب تک اس بچی نے خنجر نکالا اور نکالنے کے بعد اس طرح پھرتی سے مارا کہ وہ زمین پر چلا آیا پھر اس نے فورتی سے دوسرا بار کر دیا اب یہ سبل نہ سکا کنجر سے چیڑ کر کے رکھ دیا اور وہاں سے نکل گئی تو آج بھی شیشا گلاب کی فیکٹری لگی ہوئی ہے جب خلافت بنو اباسیا کائم ہوئی اور بنو اباسیا کا پہلا خلیفہ عبد اللہ کا فاح ہوا تو اس نے کہا تلاش ہو اس کی قبر کھود کر کے اس کی ہڈیاں جلائی جائیں گی چنانچہ جب اس کی قبر ظالم کی کھو گئی تو سیاہ ہڈیاں جلی ہی ملی جیسے کوئلہ کی شکل میں ہو پھر بھی ان ہڈیوں کو جلایا گیا اور وہیں پر شیشے کی فیکٹری لگا دی گئی ہے کل بھی آزام میں تھا آج بھی یہ آزام میں ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے یہیں سے مانو حسین کی شان سمجھ لو یہ عزیز کی قبر کا نشان نہیں ہے ہڈیاں جلائی جا رہی ہیں کھود کر کے لیکن امام حسین کا روزہ عراق میں چمک دمک رہا ہے امام حسین کا روزہ دکھائی دے رہا ہے لوگ روزہ کی زیارت کرنے کے جا رہے ہیں قبر کبوسا لے رہے ہیں چوکھٹ چوم رہے ہیں, ہیں. وہ کے کے دیوار رہا اس نے لوگوں کو بلایا کہا سنا مجھ کو یہ سلطنت نہیں چاہیے مجھ کو یہ عمارت نہیں چاہیے مجھ کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے میرے باپ نے بہت غلط کیا تھا حسین ابن علی کے خون پر جو حکومت مضبوط کی گئی ہو ایسی حکومت کو ہم لات مار رہے ہیں جو کچھ کیا تھا سب بیٹے نے لات مار دیا اور کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے یہ سب اس لیے کہ امام حسین کا خون بہا ہے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اور آؤ آگے بڑھ کر کے دیکھو یزید کے اور سوچا تھا کہ ہمیں بڑا سکون مل جائے گا سال آٹھ مہینے رنگ کیسا بدل جاتا ہے یہی کوفہ ہے جس کوفہ کو سرزمین بدتمیزیاں کی تھی اور بد کی کیختی کا کوفہ سے مختار سے اٹھتا تھا اور مختار سختی میں جو ڈیڑھ سو خطوط امام علی مقام کی میں گئے تھے ان خطوں پر اکثر و بیشتر خطوں پر مختار سکتی کا دستخط ہوا کرتا تھا یہی مختار سختی اٹھا اور اس نے ایک فرضی خط کر لیا حضرت امان حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف سے اور اعلان کر دیا لوگوں نے کہ میں قاتلان حسین سے بدلا لینا چاہتا ہوں قبلی پبلک اکٹھا ہونے لگی اس لیے کہ بات حضرت امام حسین کی تھی ان کا جوش سرد نہیں ہوا تھا انتقادی معاملہ ان کا سرد نہیں ہوا تھا سارے لوگ اٹھ پاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سب مختار سختی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب حضرت محمد بن حنفیہ کو پتا چلا کہ مختار سختی نے اس طرح سے کیا ہے میری طرف خط منسوخ کیا ہے تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ رشاد فرمایا کہ اگر نواز رسول کا بدلا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اجازت مل گئی اور تقلیت مل جاتی ہے بہادر جا جا کہا سب سے پہلے حکومت بنانے کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلے حسین ابن علی کے کاتلوں کا انجام ہم دیکھیں گے اور ان سے بدلا لیں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ایک ایک کو چن چن کر کے مارا جائے گا سے اس نے اعلان کر دیا کہ قاتلان حسین میں سے جو بھی ملے اسے قتل کیا جائے گا سب سے پہلے سمر پکڑا جاتا ہے اور جب سیمر گرفتار کیا گیا لایا جاتا ہے مختار شختی کے نے تو مختار شختی نے کہا کہ تم ہی وہ آدمی ہو تم ہی نے امام حسین کے حلق پر خنجر پھیرا تھا وہ ظالم تو ہی ہے اور تو ہی نے اس طرح کی بدتمیزی کی تھی تو وہ رونے اور کانپنے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کیا جائے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے جو یہ کام کروایا جا رہا ہے اس میں اتنی اتنی خرابیاں ہیں تباہ محلات ہو گیا نے کہا اس وقت تم نے اپنی تباہی کو نہیں سوچا تھا اور اس وقت تب تب کر رہا تھا, امام مقام کٹوانے کے بعد کا اسے مارو تاکہ دنیا کے لوگ حاصل کریں ٹھیک تین سال کے بعد انجام ذرا دیکھتے چلو سیمر مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کاموں سے مطلب نہیں ہے میں تو صرف اللہ اللہ کر رہا تھا بن کو ہوئے مختار سکتی نے کہا حرام بتا کہ جب امام حسین کو کر کے ہزار کی تو شہید کروانے پر تلا ہوا تھا تب تیری عبادت کہاں گئی تھی تب تیرا نشین ہونا کہا گیا تھا اس لیے اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا اب ضرور تجھے مارا جائے گا اور جب ضرور تجھے سزا دی جائے گی نہیں, نہیں. سامنے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا جا رہا ہے یہ ظالی میں جس نے حسین ابن علی پر تیر چلایا تھا اس لیے پہلے اس کی دونوں آنکھیں تیر چلا کر پھوڑ دو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ لو پاؤں کی کیٹ ڈالو یہ تڑ پہ جب تاپ جائے اور سرد ہو جائے تو اس کے جسم کا ایک کہ ایک حصہ اتارو اور ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے یہی کروایا تھا مختار شکتی نے اور بتا دیا تھا دنیا کے لوگوں کو کہ دیکھو خون کی رنگ لا رہا ہے سمر مارا جا رہا ہے ضلع کے ساتھ امرد نساد مارا جا رہا ہے ضلع کے ساتھ جب امردنساد اپنے بیٹے کے سامنے قتل کیا جا رہا تھا تو بیٹا کاپنے کا لگا میری نگاہوں کے سامنے میرے بات کو سرحانہ کرو مختار شکتی آ, یاد کر لے امام حسین کے سامنے امام حسین کے شہزادے کام لیا تھا؟ اور ان اللہ ماز کا پیغام کا سامنے کہا تھا غالم سوچ لے تکلیف کیسے ہوتی ہے ان کو سوچنا چاہیے اس طرح سے تڑپا تڑتا کر کے مختار سختی نے مروایا اب ہرملا پکڑا جاتا ہے یہ وہ ہرملا مردور ہے جب اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اثر کو لے کر کے کوفیوں کے سامنے گئے تھے اور کہا تھا کہ پانی کے چند قطرے میرے بیٹے کو دے دو تو بجائے پانی کا خطرہ دینے کے یہ ظالموں تیر کا نشانہ بنایا تھا اور یہ ظالم ابن نے حلق میں لگا تھا اور خون کا پگوارا بہا تھا تو امام کا چہرہ سر ہو گیا تھا بیٹے کے حلق کا خون جب امام کے چہرے پر لگا تو آسمان کاپ رہا تھا زمین ہل رہی تھی سورج کی شاہ پر گئی تھی آواز آ رہی تھی یہ ہے عالم یہ ہے یہ تو اپنے بندوں کا آل کیس طرح سے لے رہا ہے تو آواز آئی تھی تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں آپ ذرا غور کرو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل پکڑا گیا ہے ابن کا ہی دشمن ہی دشمن کو مار رہا ہے دشمن ہی دشمن کے بدلہ لے رہا ہے پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا اور باندھنے کے بعد یہ ہوا کہ اس کے حلق پر نشانہ لگا کر کے تیر مارو جب تیر کا نشانہ اس کا حلق حلق بنایا گیا تو وہ مختار سختی نے کہا بول جب علی اثر کے حلق پر تیر لگا تھا تب تجھے نہیں یاد آنا چاہیے کہ آج میں مار رہا ہوں تو کل میرا نتیجہ کیا ہوگا پیارے کربلا کا داستان بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو کے لیے تیار ہو جائے اگر کسی نے کسی کی گردن کاٹی ہے تو اس کی گردن ضرور کاٹی جائے گی یہ کربلا کا نقشہ ہمارے سامنے کل سے آج تک رہا ہے اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے ہنستا ہے تو ہسا جاتا ہے نبی کون نے منع فرمایا کسی پر ہنسو نہیں اگر تم کسی پر ہنسو گے تو ہنسے جاؤ گے تم کسی کو گالی نہ دو گالی دو گے تو گالی دے جاؤ گے جس پیغمبر نے اتنی پابندی لگا دی ہو اس پیغمبر کے نوازے کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر یہ معاملہ پیش آیا تھا پھول پکڑا جا رہا یہ خولی وہ ظالم ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا سر اقدس اپنے رومال میں بانٹ کر کے لے کر کے چلا تھا یہ ظالم اتنا بڑا خطرناک تھا مردود یہ امام حسین کے چلا تھا راستے میں سودا بھی کیا تھا وہ سنانا مقصد نہیں ہے صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم جب گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سختی نے کہا کہ سلوک کرتا جائے بتا اب تیرے کیا جائے مختار شختی کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا اور گر گڑانے لگا گڑ نہیں اب تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا یہ کتے نوچ ڈالیں اس کی لاش کو اور اس کے لاش پر اس کے سر پر دہی ڈال دو تاکہ پرندے نوچ ڈالیں اور دنیا کے لوگ عبرت حاصل کر لیں حسین میں سے ایک ایک ایک کے لیے اس طرح سے کا معام ہوتا ہےکا گیا کو تن سے جدا کیا تھا یا سمر نے تن سے جدا کیا تھا انہیں دونوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا نہیں ہے لیکن دونوں انکار کر رہے تھے سنان بن مالک جب پکڑا گیا تو پکڑنے کے بعد یہ پوچھا گیا کہ بتا تو سر امام کو سے جدا کیا تھانے لگا بتا تجا دنیا کتنی ملی کچھ مجھے دنیا نہیں ملی بتا بہادری کے جوہر دکھائے میں نہیں ہوں وہ امام حسین سے جا ظالم تھی ہے تن کو سر سے سر کو تن سے جدا کرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا تجربے سوچنا چاہیے آج دنیا کا آزاد دیکھ کر کے معافی مانگ رہا ہے اور جب تجھے قیامت میں آزاد دیا جائے گا تو کیا تیرا مافی قبول کیا جائے گا کیا تیرا عذر قبول کیا جائے گا حرام خور دنیا بنانے کے لیے تو نے پہلے بہتے رسول اللہ کو اس طرح سے تھا دنیا بنانے کے لیے تو نے نماز رسول کے حلق پر ہنجر چلایا تھا دنیا بنانے کے لیے تو دین کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا متقی پرہیزگار جو پچیس حج پیدل کیا ہو تین ہزار رنگات نماز نقل پڑھ رہا ہو جس کے منہ میں ان کے نانا کی مقدس انگلیاں رہی ہوں جو چوسا ہو جو رسول کائنات کے دوشے مبارک پر سوار رہا ہو سینے پر سوار ہوا تھا اس کے جسم پتا چل جائے کہ جسم کیسے چکنا چور ہوتا ہے چورانچ مالک کو کاٹ کر کے اور اس کے جسم کے گھوڑے دبا دیے گئے ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آگ میں رکھ کر کے چلا جاتا ہے جل کر کے ساری جسم کی ہڈیاں حسین میں دیکھو ایک ایک کو کس طرح سے چن چن کر کے میں بہت خوبصورت تھا لیکن جب میں رات میں سوتا ہوں تو دو آدمی آتے ہیں اور میرے چہرے پر تھپڑ مارتے رہتے ہیں میں بدصورت ہو گیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم امام حسین کے قتل سے خوش تھا جب سے میں روز مارا جا رہا ہوں امام کے قاتلوں میں یا آپ کے قتل میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا کوئی دنیا میں باقی نہیں بچا اور دنیا میں کسی کی نسل نہیں چلی ہے سب سے بھاری عذاب تو ان کے اوپر یہی ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے موجود تھے کسی کی کوئی نسل نہیں چلی ہے نسلوں کا چلنا پیارے نعمت الہی ہے اگر کسی کی نسل چلتی ہے تو ممکن ہے اس نسل میں کوئی عالم ہو جائے اس نسل میں کوئی متقی ہو جائے اس نسل میں کوئی ایماندار ہو جائے اس نسل میں کوئی پرہیز ہو, ہو جائے لیکن جب نسل انکتہ کر دی جاتی ہے تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے فوجی عزیبی جو تھے کی سب ختم کر دیے گئے آئے دیکھو یہی امام حسین کی جیت ہے اور یہی عزیب کی شکست ہے امام حسین کو کہاں کہاں سمجھو گے اور کس کس موڑ پر امام حسین کو سمجھو گے امام علی مکان ربی اللہ تعالیٰ کا انجام اس طرح سے ہوتا ہے یہی مختار سکتی ہے جس نے سارے لوگوں کا بدلہ لیا لیکن یہی مختار سختی اس کا بھی تو سر کاٹا گیا تھا مختار سختی نے کہا سب سے پہلے پتہ لگاؤ ابن زیاد کہاں گیا یہ ابن زیاد مردوت پہاڑیوں کے درمیان بھاگ گیا تھا عبداللہ اللہ بن ابراہیم اشکور حضرت ابراہیم بن مالک بن اشکور ایک تھے اس کی فوج کے سالار وہ آگے بڑھے اور پہاڑوں میں تلاش کرتے کرتے ابن زیاد کو پا لیتے ہیں ابن زیاد کو پکڑ کر کے لایا گیا ابن زیاد جب آیا نے تو وہی کوفا کا دار العمارت ہے وہی گورنر ہاؤس ہے جس گورنر ہاؤس میں امام حسین کو ان لبوں کو چنتے ہوئے دیکھا ہے تو چھڑی لگا رہا ہے اس طرح سے گستاخی نہ کر یہ ظالم ابن زیاد کو ہی کھڑا ہے مختار سبتی کہتا ہے بتاؤ اب تمہارے ساتھ کون سا سلوک کیا جائے آج سے پہلے تم نے امام عالی شان کتنیفیاں کی تھی اور ان کو کس انداز سے تو نے کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ پانپنے لگتا ہے اے مختار تم بھی تو ہماری فوج کے ہی ایک حصہ دار تھے تم بھی تو ہماری فوج ہی کے ایک ذمہ دار تھے آج ہمارے اوپر تم یہ سختی کرنے کے لیے تیار ہو ابن سے مختار سختی کہتا ہے سناؤ میں تمہیں چھوڑوں گا تمہیں ایسے ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا جیسے تم نے حسین ابن علی کو قتل کروایا ہے ظالم تیری ہوراسان کی حکومت کہاں گئی گورنری کہا گئی وہ ابن زیاد کہتا ہے مجھے یزید نے دھوکہ دے دیا مجھے اس نے خراسان کی حکومت نہیں دی دھوکہ دیا اسی حکومت کو لالچ میں مجھ کو لے کر کے حسین ابن علی کے خلاف مجھ سے تلوار اٹھوائی تھی اور حسین ابن علی کے خلاف سارا کام مجھ سے کروایا گیا تھا لیکن افسوس ہے میری زندگی پر یہ ظالم اب افسوس کر رہے ہیں پشتا رہے ہیں مختار سخنی نے کہا تمہیں قیامت تک پشٹانا پڑے گا اخرت کی کو ابھی باقی ہے ابھی میں تمہیں ہوں اور تمہیں قتل کرواتا ہوں دیکھو مارے جا رہے وہ چلا رہا رہا ہے ظالم دے یہ ہے بدلا خدا مندی لوگ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کس طور سے اپنے مظلوم بندوں کی طرف سے انتقام لیتا ہے اس کو چھیر چھیر کر کے چھلنی کر دیا گیا زمین پر جب گرا تو مختار سختی نے کہا اب اس ظالم کی گردن کو کاٹو اور کاٹنے کے بعد اس کو جلا دو اس کی گردن کاٹی گئی اور پھر اس کو جلا دیا گیا ابن زیاد تو سبا ملی ہے اور ابن کا سر اسی پر رکھا گیا جائے جتنے لوگ شامل تھے امام حسین کے قتل میں سب مار دیے گئے اور سب کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گئے میں بھی تو اس فوج میں تھا لیکن مجھے کوئی مصیبت نہیں آئی ہے اتنا کہہ کر کے یہ ظالم اٹھا اور اپنے گھر کے چراغ کے بتی کو کھینچنے لگا تب تک آگ لپٹ آئی اور اس کو آگ لگ گئی بجھا رہے ہیں لوگ کچھ نہیں رہا ہے جلتا چلا جا رہا ہے پیاس پیاس چلاتا چلا جا رہا ہے جل کر کے حسین کی دیکھا دیکھو امام حسین کی کرامت کل بھی ظاہر تھی آج بھی ظاہر ہو رہی ہے امام حسین کا کوئی قاتل نہیں بچتا ہے امام علی مقام کے دھوکھا بازوں میں سے مختار سختی بھی تھا اس کی بھی سزا سنا مختار سختی کو مساب نے اور مصعب کو مروان بن عبدالملک نے مرواایا یہ تینوں کا سر وہیں پر رکھا گیا تو مروان بن عبدالملک نے چھوڑ دیا پھر کہتے امارت کو کہا ہم یہاں نہیں رہیں گے یہ بڑی منہوس جگہ ہے حکومتوں کے معاملات بدلتے رہے حکومتوں میں افراد بدلتے رہے بنو امیہ میں کئی لوگ آئے حکومت کرنے کے لیے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد لیکن ایک فرد ایسا آتا ہے جن کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی خلفائے بنو میں سے جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے پہلے اتحار کے تعلق سے خدمات کا ان کے دستور متعین کیے اور سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان لوگوں کو پتہ لگانا شروع کیا جو حضرت امام حسین کے خلاف تھے سب کو کڑی سزا دلائی جانے لگی اور سب کو کڑی سزا میں مبتلا کیا جانے لگا یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو لوگ اس طرح سے کہہ دیا کرتے ہیں اور اس طرح سے چلانے لگتے ہیں کہ یزید یزید اور امام حسین کی بغاوت یزید کی لڑائی اس نوعیت کی تھی اس نوعیت کی تھی اور اس سنیں اور کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں موسیقی ارے یار لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے گا اس ہی بول دوں گا آواز موسیقی موسیقی موسیقی پہنچ رہی ہے کہ نہیں درو شریف پڑھ لو صلی اللہ, اللہ, اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے کوئی نہیں باقی بچا تھا آؤ سنو اتنا مضبوط حوالہ دے رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا یہی خلفائے بنو عباسیہ میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پاک باز خلیفہ ہیں الحمدللہ کہ جب یہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز تو آپ نے اپنی بیوی بی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں بیوی بی نے کہا کیوں آپ نے فرمایا جو تمہارے لیے آشائش و آرام کا ماحول ہمارے ساتھ تھا اب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے وہ آرام تمہیں نہیں ملے گا کہا جب آرام کے دن تھے تب میں آپ کے ساتھ تھی اب دقت کے دن آئے ہیں تو میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی کچھ بھی پریشانی اٹھانی پڑے تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے تم اپنے زیورات کو صدقہ کر دو اور ضرورت بھر کے لیے کپڑے رکھو بقیہ سارے کپڑے صدقہ کر دو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر بن عبد العزیز کی امانت داری کا حال یہ تھا کہ جب چراغ جلاتے حکومت کا کام دیکھتے تب تو حکومت کی طرف سے چراغ جلتا بیت المال کی طرف سے اور جب اپنا کام دیکھتے تو اپنے تیل سے چراغ گلا جاتا حکومت کے تیل سے جو چراغ جلتا تھا اسے حضرت عمر بن عبد العزیز بجوا دیتے تھے سچا, کیا کہہ یہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں ایک مرتبہ ان کے شہزادے نے کہا حضور کلید ہونے والی ہے آپ ایک مہینے کی پیشگی تنخواہ پہلے لے لیں ایک مہینے کی پیشگی تنخواہ آپ لے لے تاکہ عید ہو جائے ایک مہینہ پیشگی تنخواہ لے لیجئے تاکہ عید ہو جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی علیہ نے عامل کو لکھا کہ مجھے پیشگی ایک مہینہ کی تنخواہ دے دی جائے جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا پرچا پہنچا عامل کے پاس دو وزیر خزانہ تھا تو عامل نے کہا کہ سنیے آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے تو لے لیجئے پیشگی تنخواہ اگر تو عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آپ سرواتے ہیں میں پیشگی تنخواہ نہیں لوں گا شاہین نے کہا مینی نے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا سے جائیں تو اپنے سر پر قرضہ لے کر جائیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہیں ان کی بارگاہ میں کسی نے یزید کو رضی اللہ تعالی انہوں کہہ دیا رضی اللہ تعالی انہوں کہا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو بیس کوڑے لگوائے خاندان کے ہیں بنو میا کے افراد میں سے ہیں بیس کوڑے حضرت عمر بن عبد العزیز نے لگوایا تھا کہ تو نے یزید کو ردی اللہ تعالی انہوں کیوں کہا اگر حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور ہوتا تو عزیز کو چھوڑا جاتا اس لیے امام حسین کی شان میں اس کا اخن نہ کرو ان سے محبت رکھو ان سے پیار رکھو اور ان کی لگن اپنے دل میں بسائے رکھو انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا بھی بنی رہے گی آپ کا دین بھی بنا رہے گا یہ محفل نور زندہ باد اللہ جلسہ کو قبول فرمائے السلام علیکم کرام انسان کے کمال اور اس کی سعادت کا دار و مدار ایمان و عمل کی مضبوطی پر ہے اور یہ علم دین کے بغیر ناممکن ہے اس لیے ہر وہ شخص جو اپنی زندگی و آخرت کو نیک اور کامیاب بنانا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کا علم رکھتا ہو اس کے لیے آئیے چند مفید اور شاندار کتابوں کے نام سماعت فرمائیں جن کا آپ کے گھروں میں ہونا بہت ضروری ہے ایمان و عقیدے کی مضبوطی کے لیے جال حق تمہید ایمان بزرگوں کے عقیدے اور جان ایمان وغیرہ کتابیں حاصل کریں نماز روزہ حج زک نکاح طلاق، میت وراثت اس کے علاوہ توحید و رسالت جنت دوزخ اور حشر وغیرہ کے تعلق سے بے شمار معلومات کے لیے قانون شریعت حاصل کریں نفس کی پاکیزگی کے لیے مقاصفت القلوب اور کیمیا سعادت اپنے دلوں میں محبت رسول کو بسانے کے لیے ناتوں کی بہترین کتاب نوری محفل حاصل کریں پرانے پاک کا سب سے صحیح اور آسان ترجمہ پڑھنے کے لیے کنز ایمان حاصل کریں نماز روزہ زکوٰۃ نکاح طلاق قربانی کفر و شرک اور سنت و بدت وغیرہ کے تعلق سے مختصر اور بہترین کتاب انوار شریعت حاصل کریں دیوبندی تبلیغی جماعت کی حقیقت جاننے کے لیے تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں خوابوں کی بارات تبلیغی جماعت کا فریب اور دیوبندی ترجموں کا آپریشن وغیرہ کتابیں حاصل کریں چودھویں صدی کے عظیم مجدد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی مقدس زندگی کے حالات جاننے کے لیے سوانح اعلیٰ حضرت حاصل کریں عورتوں کے مسائل کے لیے بہترین کتاب جنتی زیور جہیز میں اور تحفے میں دیں اس کے علاوہ انوار الحدیث لالہ زار سچی حکایات سیرت مصطفی، بہار شریعت زلزلہ تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں بد مذہبوں سے رشتے اور متائے آخرت وغیرہ کتابیں بھی ضرور حاصل کریں انتہائی کم داموں میں تمام کتابوں اور نہ تو بیان کی کے کیسٹوں کے لیے مکتبہ رضا پوار گلی مالے گاؤں یا مکتبہ رضا چھبیس کامبے کر اسٹریٹ بمبئی نمبر تین سے رابطہ قائم کریں